اس نے دیکھا ایک نیم اندھیر کمرہ ہے جس کی چوکھٹ پہ وہ ننی لڑکی کھڑی ہے کھلے لمبے وال اور پیروں تک آتا دیوال اندر ایک آدمی پشکیے بیٹھا ہے اس کے آگے آگ جل رہی ہے اور وہ جھک کے سلاخ پر کسی شے کو دہکا رہا ہے چھوٹی لڑکی قدم قدم چل کے اس کے کندھے کے پیچھے آ رہی ہے بابا اس کے پکارنے میں وہ چونک کے گردن موڑتا ہے جیسے برے خواب سے جاگا ہو پھر جبر مسکرا دیتا ہے تم سوئی نہیں تالیا یہ لوگ کون تھے جب یہاں سے گئے اس کی کم عمر باری آواز گونجتی ہے تو وہ زیادہ چونکتا ہے پھر اس کا ہاتھ تھام کے ساتھ بٹھاتا ہے میرے دوست تھے فوج کے ساتھی اور سلاخ کو انگاروں پہ ہے اس کے سرے پہ سونے کی سکے جیسا کچھ ہیں بچے ہتیلیوں پہ چہرہ گرا کے سوچ میں ڈوبی گئے مگر وہ سپاہی تو نہیں لگتے تھے میں نے خود سنا تھا وہ بار بار پمبورو کہہ رہے تھے یا اللہ تعالیٰ مراد کے ہاتھ میں پکڑی سلاخ لرجتی ہے گھبرا کے ادھر دیتا ہے یہ پمبورو کون ہوتے ہیں بابا اس نے بکراک سے چپ کرایا تم یہ لفظ نہیں بولو گی اگر شہر میں کسی نے سن لیا تو ہم سب مار دیے جائیں گے مگر باپا وہ کسی خزانے کی بات کر رہے تھے پھر اس کی آنکھیں مجھے بتاؤ پاپا کیا کوئی خزانہ ہے ہے کے یہ چابی تیار ہو جائے گی تو ہم اس کی مدد سے خزانہ ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کے بعد ہمارے شہر کے لوگوں کو آفیت مل جائے گی بچے کی آنکھیں دہکتی چابی پہ جمپی جاتی ہے لب کھل جاتے ہیں تہیذ سے ستائش یہ چابی کس کی ہے انسانوں کے سب سے بڑے خزانے کی میں اس کو اپنے لوگوں کی مدد کے لیے تیار کر رہا ہوں شام کی اکیسویں سے یہ تیار ہو جائے گی پھر یہ ہمیں خود خزانے تک لے جائے گی وہ کیسے وہ دلچسپی سے پوچھتی ہے جو اس چابی کو پہلی دفعہ پہنتا ہے وہ اس کو سستا خود دکھاتی ہے اس کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں خزانے کا قفل ہے ہمارے گاؤں کے لوگوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے تب امیر ہو جائیں گے وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا اسے سب سے پہلے کون پہنے گا اس کی دھرتی نظریں چابی پہ ٹکی ہیں جس کو وہ دوبارہ آگ میں ڈال رہا ہے میں صرف میں تم اس کے قریب بھی نہیں آؤں گی اب جا کر سو جاؤ تو آخر میں درشتی سے کہتا ہے مگر اس کی نظریں ابھی تک چابی پہ ٹکی ہیں جس پہ چند ہنسے بار بار ابھر کے مٹ رہی ہیں جیسے وہ بہت سے الفاظ اپنے اندر پیتی جا رہی ہیں وہ عجیب سے ہنسے تھے. तालिया वापस लाउच में दाखिल हुई तो उसका चेहरा बोना था जिसके साथ वो घंटी बचने पर उसके बाहर गई थी वो बर्फ की माने में सफेद पड़ रही थी ठंडी बेजान दाते उसी रसना में दरियान जो की फल होता है उठा लाई थी और सेंटर में इस रख के अब उन्हें काट रही थी दरवाजा खुला तो मुँह में फल भरे उसने कुछ कहते हुए सर उठाया तालिया को देख के फिर वह सफेद बेजान कपड़े की गुड़िया की तरह गोया पानी पे कदम گم سم شر کون تھا دانتے نے پیٹ پرے ہٹائی ماتھا ٹھنکا سمی کو بجلی کے محکمے میں جو ہمیں یاد کرنے ہی لگی تھی کہ تالیا بات کے بول میرا سوہج میرا ایس داتن کا منہ کھل گیا وہ سمی تالیا بے سی سوفے پہ گری اور آنکھوں کے لئے کیا کہا اس نے لان پریشانی سے اٹھ کے اس کے پاس آئی اس نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی تمہیں تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا وہ مجھے لڑانے آیا تھا شاید وہ اشرف کو جانتا ہے ہم کہا رہا تھا کہ اشرف کو بتا دے گا کہ میں فراڈ ہوں اس کو کیسے معلوم کیا ہم کیا مرض ہیں لاطن چون مگر یہ تو معلوم ہے کہ میں کسی فوج شدہ امیر خاندانی آدمی کی فہرست نہیں ہوں اگر اس نے بتا دیا کہ سے شادی ہو کر آئی تھی تو سوال اٹھیں گی. کہ میں نے یہ دولت کیسے بنائی وہ میرا کور بلو کر دے گا سب ختم ہو جائے گا اس کی آنکھیں کی گلابی پڑنے لگی وہ شدید رہی دباؤ خوف کے زیر سے مگر اس کو اثر وغیرہ کا علم کیسے ہوا مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کو میرے گھر کا معلوم ہو گیا ہے اور وہ پیسے مانگ رہا ہے وہ دانتے وہ سب ختم کر دے گا اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا آنکھوں سے ٹپ ٹپ آن تم تو بہت بہادر ہو تالیاں میں اسے گھبراؤ تو نہیں تم تو بڑے بڑوں کو انگلیوں کے گھما دیتی ہوں میری بچی تالیا نے بھی پہلا آدمی تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا میں کبھی بھی اس کے خوف سے باہر نہیں نکل پائی دانتے دانت نے دلاسا دینے والے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ بے بسی سے روتے ہوئے ٹکتی جا رہی تھی میں تو سب کچھ چھوڑنے والی تھی بس آخری واردات اور اب سمی سب خراب کر دے گا. یا اللہ اگر اس نے مان فاتح کو بتا دیا کہ میں فراڈ ہوں تو وہ بھی مجھے ایسے دیکھیں گے جیسے وزیر کو دیکھتے ہیں میں ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتے اس کا سر پھٹنے کو تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا تالیا تمہارے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے میری بات سنو دانتے نے اسے شامی زکام کے جھنجھوڑا تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی تم زخمی ہرن کی پینٹنگ کے معاملے کو नी को मुझ पर छोड़ दो मैं उसका मुंह बंद करने का तरीका ढूंढ लू तालिया ने गहरी सांसरियों की कोशिश से आंखें लगी अब वो इब्तदाई शौक से बाहर निकल आई और उसका अब की वो बुनी तो गीली मगर समझी हुई थी कुछ करो दाते एक दफा वो चाबी मिल जाए तो मैं वान की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी बस तब तक सनी का मुँह बंद रखने की कोशिश करो ऐसा ही होगा अरे हाँ ब्रेस्टियत मिल गया ना दातिन को ख्याल आलिया समझ कराई हाँ जैसे हम बन की पार्टी से बच्चों को रुला के उनका जेवर चराते थे बिल्कुल उसी तरह मुझे बस अब वो सिक्का रोना है और मुझे समी का हर दातिन उठी और अपनी चीजें उठा के पर्स में डालने लगी कुशन के पीछे से एक पुरानी छोटी किताब उठाई हम शिकारबाज तालिया बेचैनी और परेशानी से बुड़बड़ा रही कहां हो सकता है वो सिक्का ना उसको नीलामी पे रख रही है अस्टरा ना वो फाते के सेफ में था यकीन अस्टरा के लॉकर में होगा या घर में किसी दूसरी जगह दाते ने किताब बैग में डालकर दूसरी चीजें तले छुपा दी और उसे पुकारा समी पे मुझे अभी से काम शुरू करना होगा मैं चलती हूँ तालिया फिक्सा मुस्कुराई और उसकी फलों वाली प्लेट को देखा तुम दुरान खा भी नहीं सकी मेरी वजह से तालिया दाँते ने मुस्कुरा उसे देखा मेरी प्यारी बच्ची मेरी हिरनी मेरी बिल्ली तुम्हारे लिए मैं हर शेय कुर्बान कर सकती हूँ मगर चेहरे कर गुस्सा तारी किया तुमने सोचा भी कैसे मैं दुरान कुर्बान कर दूँगी मोटी औरत ने यह कह के दुरियान की प्लेट उठाई एक काश मुँह में रखी और धप धप दरवाजे की तरफ बढ़ गई तालिया के उभरों ताहत से इकट्ठे मेरी प्लेट वापस ना लाई तुम तो देखना पीछे से पुकारा मगर रातें नाक से मुखी उड़ाती बाहर دانتم کے جاتے ہی گھر ایک دم خاموش اور سنسان ہو گیا تھا اونچا محض اور اندر مکیب وہ تنہا چہتا تھا خیال سے آیا تو چونکی اور پرس کھولا اندر برش پہ پکا تھا اس نے احتیاط سے نکالا دل دھڑکا مگر وہ ٹھنڈا رہا تالیاں نے اسے ہاتھ میں نہیں پہنا بلکہ گردن تک لی گئی زنجیر لمبی تھی اصرا اس کی کنڈے کو پہلی کڑی میں ٹائٹ کر کے ڈالتی تھی وہ کلائی بھی तालिया ने उसे गर्दन से लगाकर आपकी कड़ी में गुंडा डाला तो वो उसकी गर्दन को फिटा गया किसी फंदे की तरह एकदम इर्द गिर्द रोशनी होती गई तेज रोशनी तब उसने वो मंजर देखा चाबी को दहकाटा उसका बाप और उससे सवाल पूछती नन्नी कालिया शिकारबाज फौजी दोस्त गाँव के लोग खजाना सारी बातें गडमट हो रही थी उसने जंजीर नोच के गर्दन से उतारी रोशनी गायबू ہواسوں میں واپس آنے میں سے چند لمنے لگے شکار باز مگر کس چیز کی شکاری وہ چھوٹی کر کے لاکیٹ کو دیکھتی بڑائی تو یہ تھے میرے بابا پہلی دفعہ دیکھا ان کو خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی بابا فوج میں تھے اور ان کے دوست تھی شکار باز کوئی ایسی تنظیم جس پہ پابندی ہو گیا اور یہ لوگ خزانہ تلاش کر رہے تھے اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد کرنے وہ دور خلا میں دیکھتی کڑیاں ملا رہی تھی اور وہ چابی وہ شاید انہوں نے مجھے پہنا دی میں اسے پہن کے دور کسی چرچ میں نکل گئی ہوں گی اور کھو گئی ہوں گی چابی اترتے ہی میری یاداشت چلی گئی ہوگی اور میں کسی کو بتا نہیں سکی ہوں گی کہ میں کہاں سے آئی تھی مگر پھر مجھے میرے بابا نے ڈھونڈا کیوں نہیں اس کا ذہن الجھ الجھ رہا تھا شاید پیچھے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو کہ وہ شکار بازی اور وہ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں یا شاید وہ جان سے چلے گئے کا دل کام تھا اسی لیے میرے پیچھے کوئی نہیں آیا ہوگا کیونکہ کوئی زندہ ہی نہیں رہا پورا گاؤں تباہ ہو گیا ہو. یہی وجہ ہو سکتی ہے یہی کہانی ہے میری اور میری ساری اس اسی سونے کی دلی میں محفوظ ہیں اب وہ احتیاط سے لاکیٹ کو ٹشوں میں لپیٹ رہی تھی اشرا کے بریسلیٹ کو اس نے لاکٹ بنا لیا تھا اور اپنی داستانہ کچھ کچھ اسے سمجھ آنے لگی مگر کیا اس کی داستان واقعی تھی سادہ تھی ایسا کیا تھا جو اس کے بابا میں بہت عجیب سا تھا جو اس کمرے اور اس نن بچی میں بھی تھا کچھ بہت انوکھا من پڑے جس کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل چھوٹی پڑ رہی تھی کچھ غلط تھا داتل کا اپارٹمنٹ چھوٹا مگر آرام دہ لگتا تھا دروازے کے باہر سر کمرے رکھے تھے وہ لفٹ سے اتری اور بھاری برکم ہفتے کے ساتھ چلتی اپنے دروازے تک آئی ہی تھی کہ ماں پیچھے کے چابی رات نے ساتھی دانتن رکی اور حیرت سے مڑ کے دیکھا ٹو پیس پہنے ایک نوجوان چلا رہا تھا سیاح رنگت اور نپوش دانتن جیسے لبوں پہ مسکراہٹ تھی دانتن کے سارے وجوہ میں خوشی پھیل گئی ادنان تم آج کہ آج تو وکین نہیں ہے وہ دونوں جب اندر آ تو دانتن اپنا سامان بیچتے رکھتے ہوئے خوش پر حیرت سے پوچھنے لگے ادنان افسوسے کے کنارے پہ آگے کو ہوئے ٹک گیا تھا اور ایک اتنا بےچینی تھا सवाल से मन्नी बारी खुजाते हुए कब्ले आप आराम से आकर बैठे तो मैं बताता हूँ कहवा ले आऊँ और, की और भरा एक जाल दिखा मैंने एक गंदम वाले बिस्किट बनाए थे तुम दोनों को पसंद है वापसी के लेते जाना हम मुस्कुराते हुए उसे केहवा पेश करते हुए कह रही थी आपकी जॉब कैसे जा रही है दाते ने चौन कैसे देखा जॉब لائبریری کے علاوہ کسی امیر عورت کے یہاں ہاؤس کیپنگ کرتی ہے نا ہاں ساشا میڈم کے یہاں دانت میں یہی سام ہاں اچھی جا رہی ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو کیا وہ آپ کو قرضہ دے سکتی ہیں اصل میں اس نے کپ اٹھا کے گھون بھرا بسکٹ کو چھوا بھی نہیں مجھے نیا کاروبار شروع کرنا ہے بھاری رقم چاہیے میں سود سمیت واپس کر لوں گا واپسی کی تو آپ سکر ہی نہ کریں دانتم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا میں چائے ان ڈیڑھتے ہاتھ رکے نظریں کب پہ جھکتی رہی کتنی رقم چاہیے آہستہ سے تھرموس واپس رکھی اور نظریں جھکائے چائے میں چینی ڈالنے دیکھی ادنان نے جھٹ رکم بتائی یہ تو کافی زیادہ ہے مگر میں میڈن سے مانگ لوں گی کب تک چاہیے پر کے نیچے کیے وہ چمچ ہلاتی رہی ایک ہاتھ سے بسکٹوں کا جال اٹھا کے قدموں کے پاس رکھ دیا اگر دو تین د میں مل میں کچھ سامان خرید کام جلد شروع میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گی تمہیں مجھے ریمائنڈ بھی نہیں کروانا پڑے گا اوکے تھینک یو ماں اس کا چہرہ پھر سے مصرت سے چمکنے لگا پھر کڑھائی کی گھڑی دیکھی اور مجھے کہیں ضروری پہنچنا ہے چلتا ہوں پھر رک کے دانتن کے پیروں کے ساتھ رکھے بسکٹوں کے جار کو دیکھا کیا یہ میرے بچوں کے لیے بنائے ہیں آپ نے جیسے یاد نہ آ ہو کہ ابھی ماں نے بسکٹوں سے متعلق کیا کہا تھا لانا نے پیر سے جار کو کے نیچے ذرا سا نہیں یہ شگر فری ہے ساشا کے لیے بنائی گئی وہ ہر وقت ڈائٹ اور ایکسرسائز کی چکر میں زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے نا سمجھاؤ میں پیسے بھیج دوں گی اٹھا کے ویرانی سے اسے دیکھا تو وہ مسکرایا اور سلام جھاڑتا باہر نکل گیا چھوٹا سا فلٹ بالکل خاموش رہ گیا تنہا ویران داتن کی چائے اسی طرح رکھی تھی وہ بے دلی سے اس کے شفاف چہرے کو دیکھیے جا رہی تھی ذہن کا پردہ بھی چائے کی طرح ہو رہا تھا سیاہ تاریخ مگر شفاف اور اس پہ ابھرتے اب مناسب پسینے سے بگل رہا تھا ایسے میں ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر معمول کا رش اور آوازیں اعلانات الوداعی ملاقاتیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہنا مگر لانا صابدی کو اس وقت کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی سیاہ فام بھاری بھرکم عورت جس کے گھنگریالے بال جوڑے میں بندے सर झुकाए बाथरूम्स के आगे बने फर्श पे वाइपर से माफ लगा रही थी समझा करें मां हम मजीद साथ नहीं रह सकते मेरी बीवी को डॉक्टर्स ने रेस्ट का कहा है आपके साथ रहेगी तो रोज झगड़ा होगा और उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा वो याकूब भी तो है आपका बेटा आप उसके साथ भी रह सकती हैं सर झुकाए वाइपर लगाती लियाना की आंखों से आंसू टपका और फर्श पे जागे अगले ही लम्बे पोछे के धागों ने उसे वाइप करके फर्श को साफ कर दिया پہلے ادنان اور اب یاقوب کی آوازیں سنائی دینے لگی میرے ساتھ نہیں ماں یہ ممکن نہیں ادنان اور اس کی بیوی تو بابا کے بنائے گھر میں رہتے ہیں وہ وہاں سے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں میرا فلیٹ تو پہلے ہی بہت چھوٹا ہے اور تنخواہ کم ہے مگر میرے دوست کی والدہ اولڈ ہوم میں رہتی ہیں تمام سہولیات میسر ہیں خوراک رہائش آرام اور پھر اپنی عمر کے لوگوں کا ساتھ بھی ہو ان کے اتنے دوست بن چکے ہیں وہاں آنسو ٹپ ٹپ فرش پہ پھر اس نے آنکھیں زور سے رگڑی اور بے رہمانہ انداز میں پوچھا دائیں سے بائیں لگایا بکیٹ اٹھائے وہ ٹوائلٹ کی طرف آئی اور آخری ٹوائلٹ کا دروازہ سختی سے دھر دھڑا کون ہے اندر نکل بھی آئی میں نے صفائی کرنی ہے جولری اسٹور کے مالک نے تمہیں نکال دیا ہے لے اس کو جوان اور خوبصورت لڑکی مل گئی ہے تمہارے دوست کی حیثیت سے سمجھا رہی ہوں اب کسی اسٹور میں تمہیں ملازمت نہیں ملے گی کیونکہ میں دوست کی آواز باتھ روم سے جو لڑکی باہر نکلی وہ تالیاں نہیں تھی جس کے ساتھ اب دانت ناکام کرتی تھی وہ ایک ڈری سہمی قدرے اڑجی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ نظر آ رہی تھی کڑھائی والی شلوار قمیض کندھوں پہ دوپٹہ اور ہاتھوں پہ میٹی میٹی سی مہندی اس کے پاس ایک ایسا بیگ تھا جس سے وہ خود بھی نا تھی لیانا کو وہ بیگ اور اس کے حالات دے کے سارا معاملہ بھاپنے میں دیر نہیں لگی تھی ایئرپورٹ پہ اکثر ایسا ہوتا تھا. یا لڑکیاں مجبور ہوتی یا نا مگر یہ لڑکی بہرحال یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ اس کا شوہر یہ سب کر سکتا ہے لیانا نے اسے چھپ چھپاتے ایئرپورٹ سے نکلوا دیا اور اپنی دوست کے گھر لے آئی جہاں وہ خود بطور پین گیس کے رہ رہی تھی تالا سمجھدار تھی ذہین بھی بات جلدی سمجھ جاتی تھی اور تیزی سے وہ کام کر ڈالتی دوست کے سامنے لیانا کی رشتہ دار کی اداکاری بھی اچھی کر لی لیکن وہ اب بھی پریشان اور سوگوار تھی. یہاں تک کہ اس نے اسکائی پہ اپنے شوہر سمی سے رابطہ کیا تو اس کا انداز اور باتیں ہر شے اس کا رہا سا شک رفع کرنے کے لیے کافی تھی اب لیانا کو لگا کہ طالیہ بالآخر مان گئی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے صرف استعمال کیا اور آگے بھی کرنا تھا کیونکہ نوجوان گھریلو لڑکیوں کے بیگز ایئرپورٹ پہ کم ہی کھولے جاتے ہیں لیکن مان جانے کے بعد وہ بالکل چپ ہو گئی سمی کو معلوم نہ تھا وہ کدھر ہے وہ لیانا کی دوست کے اس کمرے میں بالکل مقید ہو کے رہ گئی خاموش صدمے میں پھر چند دن بعد اس نے خود کو سنبھالنا شروع کیا اسے لیانا کا کوئی رشتہ نہ تھا لیکن وہ لڑکیوں سے اچھی لگی تھی بہت ذہین اور قابل لیکن بے بس اور دکھی خود کو ٹکڑا ٹکڑا جوڑ کے اس نے سمی سے رابطہ کیا شرط یہی طے پائی کہ وہ اس کو طلاق دے گا تو وہ بیگ واپس کرے سمی کاغذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اور چونکہ اس کے اسکیپ کے نکاح کا کوئی ثبوت بھی نہ تھا وہ ملیشیا میں اپنے ملے پس منظر کے باعث آئی تھی اس ویزا پہ نہیں اور تالیہ اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی اس لیے یہی کافی تھا کہ وہ اس کو فون پہ طلاق دے ڈالی وہ ایک نئے ملک میں تنہا لڑکی تھی جس کو پیچھے بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا سمی سے کوئی بعید نہیں معاملہ کتنا لٹکائے اور کاغذات کے لیے اس کو سمیع سے ملنا پڑتا. اور لانا کو ہمیشہ لگا کہ وہ سمیع کا نام سن کے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے اس نے تالیہ کو کسی ایسی چیز سے ڈرتے نہیں دیکھا تھا جو عموماً جس سے لڑکیاں زدہ ہوتی ہیں جیسے طوفان سام بچو ایک سمیع کے خوف سے وہ کبھی نہیں نکلی طلاق دے دی بیگ واپس ہو گیا تعلق ختم مگر اس کے ذکر پہ وہ چونک چونک جاتی ہے۔ وہ واحد آدمی تھا جس نے تالیہ کو اسکیم کیا تھا ایسے کہ اس کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا لانا میں نوکری دلوا ویٹریس کی نوکری لیانا خود لائبریری میں کام کرتی تھی دونوں اس کی دوست کے کمرے میں ہی رہتی تھی بلا آخر وہ زندگی کی طرف واپس آنے لگی تھی ویٹرس بن کے محنت مشقت کر کے پیسے جوڑنا لیانا کو یہ تالیا کے مسائل کا بہترین حل لگتا تھا مگر پھر ایک دن ریسٹوران میں اس روز معمول کی گہما گہمی تھی تالیا ٹرے پہ چپس برگر اور کوک کے گلاس رکھے سامنے سے چلتی آ رہی یونیفارم پہنے پونی کے اوپر پی کیپ جمائے وہ سادہ اور ایک میز پہ تین مرد بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے تالیاں ان کے پاس رکی اور باری باری ٹری سے اشیاء نکال کے سرو کرنے لگی ایک رک کے یوں ہی اسے دیکھنے لگا جیسے ہی وہ مڑی اور آگے بڑھی اسے لگا اسے کسی نے چھوا ہے وہ بدخ کے پیچھے ہٹی اور غصے سے اس کو دیکھا وہ آدمی مسکرا کے اسے ہی دیکھ تفریح چاہیے تو گلی کے پاس جاؤ وہاں چند رنگ کے اوش تفریح مل جاتی ہے یہاں کا تمیز سے کھانا کھایا کرو وہ غصے سے غرا کے آگے بڑھ گئی مگر ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا تینوں مسکراتے رہے چند قدم دور گئی تھی کہ ایک کی آواز سنائی دی اس نے کوئی نازیبا بات کہی تھی تالیا کی رنگت سرخ ہوئی اس کا ہاتھ قریبی میز کی طرف رینگا جہاں ایک چھری رکھی تھی اس نے سراد سے چھری اٹھائی اور گھما کے ایک دم ان کی طرف دے ماری چھری گول چکر کی صورت گھومتی فضا میں اڑتی ہوئی سیدھی ان کی میس کے ساتھ دیوار کے وسط میں بے وست ہو گئی جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے نشانہ باندھا ہوا دو گھنٹے بعد وہ لیا کے ساتھ اس کی لائبریری کے باہر ایک کیفے میں بیٹھی تھی اور فنگر چپس کھاتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور پھر بہت شور وابیلا ہوا آخر میں میری نوکری بھی چلی گئی بہت سی گالیاں اور لان تان کے ساتھ ریسٹوران کی مالکن نے مجھے کسی شکاری کی اولاد کا تانا وہ کہہ کے ہنس جیسے خود بھی انجوائے کر رہی ہو یا شاید وہ زیادہ مضبوط ہو گئی تھی مگر تم نے اتنا اچھا نشانہ باندھنا کس سے سیکھا لیانا حیران تھی پتہ نہیں میں بچپن سے اچھے نشانے لگا دیتی ہوں شاید مجھے یہ کام آتے ہیں اس نے بے پرواہی سے چانے اچکا دی اور کھاتی رہی مگر ایسی کیا بات ہوئی جو تم اتنی خوش ہو لیانا نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کے غور سے اسے دیکھا تالیا نے چمکتی آنکھیں اٹھائیں, ادھر ادھر دیکھا احتیاط سے آگے ہوئی اور پھر جوش سے بولی کیونکہ جس نے میرے ساتھ بدتمیز کی میں نے جاتے جاتے اس کا بٹوا بھی نکال دیا اور اس میں اتنے ڈھیر سارے پیسے ہیں ہاتھ میں اس رکھا تو اس میں ایک نوٹوں سے بھرا بٹوا تھا تم کسی شکاری کے ساتھ ساتھ کسی چور کی بھی اولاد لگتی ہو تالیا وہ خبگی سے بولی تھی ہر وقت شکار بننے سے شکاری بننا بہتر ہے موٹی اور مجھے موٹی مت کہا کرو تو کیا داتن پکا کہوں وہ ہنسی دانتم پدوکا بوڑھی دادی قسم کی خواتین کے لیے دیا جانے والا سرکاری اعزاز ہوتا ہے تو کیا میں کسی داتن پدوکا سے کم ہوں وہ گزن کڑا کے بولی تو تالیہ کے لب حیرت سے کھل گئے تمہارا خواب یہی ہے کیا کہ ایک دن تمہیں سرکار داتن پدوکا کا ٹائٹل دے اگر ہے بھی تو کیا اتنے سال جویلری اسٹور اور اس لائبریری کی خدمت کی ہے میں نے حق بنتا ہے میرا وہ نتنے پھلائے برا کے بولی تو تالیہ نے بے اختیار مسکراہٹ اوکے okay, جب میں بہت امیر ہو جاؤں گی میرے جزیرے پہ وہ اونچا محل بن جائے گا تو میں تمہیں یہ اعزاز دلوا دوں گی یہ احزاز امیر لوگ نہیں دلوا, سکتے. تالیہ مراد, یہ صرف منتری دلوا سکتا ہے تو پھر میں وہ اٹھی اور میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کے شرارت سے بولوں پردھان منتری سے شادی کر لوں گی اور اس سے پہلی درخواست یہ کروں گی کہ وہ تمہیں سچ مچ کی داتن پدا بنا دے خوش اس وقت کا وزیر اعظم یعنی پردھان منتری ایسا بورا اور ٹھگنا تھا کہ داتن یہ سب سوچ کے ہی کھل کے ہنستی تھی چائے ختم ہو گئی تھی داتن کے خالی ذہن کا پردہ خالی ہو گیا اس نے چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا وہ اپنے فلیٹ میں تنہا بیٹھی تھی ایک گہری سانس لے کر اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کیا اس میں بے پناہ رقم تھی اس نے ادان کو میسج لکھا ساشرہ بی, بی ادھار دینے پہ راتی ہیں میری تنخواہ سے کاٹ تم واپسی کی فکر نہ کرو بس کاروبار پہ دھیان دو صبح پیسے بھجوا گی پیغام بھیج کر دل خالی سا ہو گیا پھر اٹھی اور جار اٹھا لیا اسے ان بسکٹس کو تالیا کے لیے رکھنا تھا یہ محبت سے بنائے گئے تھے داتن کی کہانی میں ان کا تالیا کے سوا کوئی حقدار نہ تھا اور پھر اسے سمی کو کھوجنے کا کام شروع کرنا تھا وان فاتح کے اونچے محل پہ چاند پوری آب و تاب سے چمکتا دکھائی دے رہا تھا ایڈم کچن سے اپنی چیزیں لے کر نکلا تو اشر کو دھڑا دھڑ زینے اترتے دیکھا وہ چہرے کے ساتھ نہیں پلٹا جس کے ساتھ اندر گیا تھا آنکھیں سرخ تھی ماتھے پہ بلتے اور ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تیز چلتی انگلی زینے پھیلانگتے وہ سیدھا باہر نکل گیا اشر آیا تھا واپس اشرا نے اپنے بیڈ کے دروازے سے گردن باہر نکالی حیرت سے پکارا جی میم شاید باس سے کوئی بات کرنی تھی اب وہ چلے گئے ہیں سے متلا کیا تو اس پھر ایڈم کے چہرے کا ہجان دیکھ کے رکی کچھ کہنا ہے تم نے ایڈم غور سے ملازم کو دیکھا جو مت زب, زب لگ رہا تھا سوال پہ نظریں جھکا کے جھینک گیا نہیں وہ میں مجھے کچھ چاہیے تھا کہ خود بھی پرشان ہو گیا اسرا نے دروازے سے ہاتھ ہٹا لیے اور پوچھنے لگی کس سلسلے میں وہ میری منگیتر میری شادی ہو رہی ہے کچھ ماہ بعد مگر اس سے پہلے پیسے چاہیے उसने बात काट के सादगी से पूछा तो एडम ने चौंक के नजरें उठाई नहीं मैम हरगिज नहीं उसका जैसे दिल दुख गया था मुझे सिर्फ एक मशवरा चाहिए था अच्छा बताओ क्या पूछना है वो नरमी से बोली तो लड़के ने आंखें उठाई मेरी मंगेतर की सालगिरा है मैं पूछना चाहता था कि उसे क्या तोहफा दू इतनी सी बात कोई उसकी पसंद का परफ्यूम या किसी अच्छे ब्रांड का जोड़ा या कोई अच्छी किताब अगर हो सके तो ज्वेलरी दे दो फिर रुकी وہ سکہ جو میں نے تمہیں دیا تھا جو تنگو کامل کے بیٹے نے فاتح کو گفٹ کیا تھا وہ سنبھال رکھا تھا نا جی میں ایڈم نے جھٹ سا ہلا اس روز تنگو کامل کے گھر سے واپسی پہ جب ایڈم نے کوٹ کی جیب سے سکہ نکال کے عرصہ کو واپس کرنا چاہا تو اس نے بولا کہ یہ تم رکھ لو مگر میں یہ تو ان ہے ان نہیں ہے یہ مگر ہے سونے کا زیور وغیرہ بنا لینا میں تمہیں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی ٹوک گئی آج وہ سادہ مگر بلا جھجک انداز میں اس کے مداوے کا ایک طریقہ تھا مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا اور اور جب جب میں اس کو دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک ننے بچے کا کیسے دل دکھایا اس کا اشارہ فاتح کا سکے کو نقلی کہنے پہ علی کامل کا چہرہ بجھ جانے کی طرف تھا اب یہ تم رکھ لو وہ شان بے نیاسی سے کہہ کے آگے بڑھ گئی جی میم وہ سکہ ماں نے سنبھال رکھا ہے اس کی انگوٹھی وغیرہ بنوا لو اور وہ اس کو دیکھو خوش ہو جائے گا ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرایا شکریہ میم اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنجش کیا اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا تم نے وہ لاکیٹ دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحبہ کو تحفے میں دیا ہے وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازمائیں فریج کھولے کھڑی کھسر پسر کرتی دکھائی دی ہاں اس کیا خوبصورت لاکٹ تھا مہنگا بھی بہت ہوگا تم نے اس لگے ہیرے دیکھے پورے پانچ تھے ياللہ! وہ حیران ہوا تم لوگ مالکوں کی چیزوں پہ اتنی گہری نظر رکھتے ہو کیا ملازمہ پلٹی اور تندہی سے اسے گھورا ملازم کا کام ہی نظر رکھنا ہوتا ہے چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم فنکار کے اطلاعی اور واپس مر گئی مگر ایڈم محمد ایک دم بالکل سن رہ گیا ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم ذہن میں بجلی کا کوندہ فلب کا اور اس کے چودہ طبک روشن بیگ اٹھا کے وہ بے اختیار باہر کو بھاگا تنگو کامل کے گھر کے گیٹ کے باہر گیلی سڑک ویران پر تھی رات کی تاریخی کو اسٹریٹ پولس نے روشن کر رکھا رہا. بارش کچھ دیر ہوئی رک گئی تھی وہ گیٹ کے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا بلا کر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا یقیناً اسے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا اہرم متاد قدموں کے درمیان میں کا پیچھا کرنے چند منٹ بعد وہ مین روڈ پہ آ گئی سے گزرتی جا رہی تھی ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ ہو گئی تب وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا بادس نے مصروف الجے پکارا تونگ کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں آپ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا مگر سچائی کو کھوجنے کے لیے آج اسے جھوٹ بولنا پڑا تھا. ہاں کیوں وہ چوکنی ہوئی مجھے تالیہ نے بھیجا ہے تالیا نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازماؤں کے لیے بولتے بولتے اسے سانت چڑھنے لگا جھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری خوشگوار سی ہے اس نے تحائف بھیجوائے پاکستان سے وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بد بن گیا یعنی تالیا واقعی ان کی ملازمہ تھی وہ سرخ کا لمحہ تھا اس کا سچ جیت گیا تھا اس کے اذا نے اسے جھوٹ نہیں بولا تھا ایڈم سچا تھا تالیہ جھوٹی تھی جی بد وقت وہ بول پایا مگر میں ذرا کنفیوزڈ ہوں میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھی یہ نہ ہو میں تحائف کسی اور کو دے بیٹھوں ہاں ہاں میں نور ہوں تالیہ مجھے جانتی ہے مگر اس نے پیشانی پہ آیا پسینہ پوچھا جیسے کافی الجھ گیا ہو اور کتنا عرصہ دونوں نے ساتھ کام सॉरी मगर मुझे कंफर्म करना है कि दो माँ दो माँ पहले आई थी उसने रेस्टोरेंट में तंगू कामिल के बेटे की जान बचाई थी यूनो उसको एलर्जी है मूँगफली से और उसने गलती से सलाद में से मूँगफली खा ली तो तालिया जो वहाँ वेटरेस थी उसने कोई घास बच्चे के मुँह में डाला जिससे उसकी हालत संभल गई वैसे क्या भेजा है तालिया ने कुछ कपड़े और परफ्यूम है बाकी मुलाजमों में भी आपको वही बांधने होंगे मगर इतना सामान जो मैं आपके हवाले करूँ और कल को आप कहेंगे आप तालिया को जानती तब नहीं ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خپکی ہوئی کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں آپ تالیا سے بات کروا دیں تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پر شک کیا مگر ایک منٹ اس میں سیل فون نکال کے ایک تصویر سامنے کی کیا یہ تالیہ ہے وہ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی نور نے الجھ کی سر نفی میں ہلایا ایڈن نے سکرین آگے کی ایک ملے اداکارہ نور نے اجنٹے سے پھر نہ کی. تیسری تصویر سامنے لایا تو وہ سنہری بال والی تالیاں تھی نور میں گہری سانس کی امتحان لے رہے تھے آپ میرا یہی ہے تالیاں مگر بال رنگ کرالی ہیں اس میں اچھی لگ رہی ہے یہاں ہاں پہلے اس کے بال سیاہ تھے وہ بڑ بڑا لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہو گئی میک اپ وغیرہ کرنا آ گیا شادی وہ چونکا نور نے آنکھیں اٹھا کے اسے کیا بھی تک نہیں ہوئی شادی کے سلسلے میں تو اس کے نکٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا تارا خاندان وریب تھا ایک یہی کماتی تھی اور سب اس کے پیسے پہ ایش کرتے تھے مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کریں گے مگر لگتا ہے کہ کہیں اچھی جگہ کر دی چلو اچھا ہے خیر سامان کدھر ہے سامان ایجم گڑھ بڑا اور جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا وہ میں کل لا دوں گا آپ کی بس آ نور نے مڑ کر دیکھا بس خراما خرامہ چلتی قریب آ رہی تھی اس نے بیگ اٹھایا اور واپس اچھا کل صبح مگر بات ادھوری رہ گئی پیچھے کوئی نہ تھا ایڈم جا چکا تھا چلو کل آئے گا نا اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی وہاں سے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا وہ حیران تھا شوق تھا خوش تھا وہ سچا تھا وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو پی تھی وہ شاید بہلوفیاں فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی ہاں یہ بات ہو سکتی ہے یا اللہ توانگ مجھے معاف کر دینا میرے پاس سچ ثابت کرنے کی کوئی اور طریقہ نہ تھا وہ خطرناک لڑکی ہے اور مسز تنگو کامل اس دن اس کو سان بچا گئی سب جھوٹ بول رہے تھے انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑی وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا آہستہ سے چابی گمائی لبوں پہ پرجوش اور آنکھوں میں فتح کی چمک دھیرے دھیرے اندر آیا سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر پھر ٹھک آج ماں کیوں نہیں اس کی راہ تک تھی نظر آئی نگاہیں سامنے کو اٹھی ایبو ماں کو ملے میں ایبو کہتے ہیں اور باپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی اور وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے چلتا آگے آیا مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے اب کیا ہوگا بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں ایبو پریشانی سے کہہ رہی تھی سنجیدہ ہے وہ تو اتنی شفاقی سے شرط رکھی ہے نا کہ جب تک ایک ہم ایک بنا بنا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی مگر وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں جانتے تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے اور جلد اس کو نوکری مل جائے گی ان کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا لیکن ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے. وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے لیکن تمہارا اسٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا محمد لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے فوج کی نوکری کوئی دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی وہ دکھی دل سے کہہ رہی تھی اور ایڈم شکستگی سے پلٹ آیا اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیٹھ پہ بیٹھ گیا بالکل چپ ساکت جیسے دل ہی تھم گیا ہو کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا پھر اٹھا اور الماری کھولی چند کپڑے آگے پیچھے کیے اور پھر وہ یونیفارم نکالا اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یوں ہی لگی تھی ایڈم اس نے نیم پلیٹ پہ انگلیاں پھیلی بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا تھا نیم پلیٹ کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے وہ ایک جیسے کہیں بہت پیچھے کے مناظر دیکھنے لگا چیخو پکار ننی لڑکی کے چیخنے کی آواز پورے سفاری پارک کو سر پہ مجمہ ٹیلے پہ کھڑا حق کا بکا سا نصیب میں اگے شوگر سیبوں کے انچے درختوں کو دیکھ رہا تھا جس کے اوپر بالکل اوپر ایک دس بارہ سال کی لڑکی چڑھی بیٹھی تھی اور خوف سے چیخے مار رہی تھی سفاری پارک کا عملہ دندا لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا کوئی کال میں لا رہا تھا کوئی مدد کے لیے دوسروں کو پکارنے بھاگ رہا تھا کیپٹن ایڈم اور میجر بدر الدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے کٹ بال اور سن گلاس لگائے میجر بدر صاف رنگت کا حامل ملے نوجوان تھا ایڈم کی رنگت دبتی تھی. سادہ کپڑوں میں ملبوس کا دن انجوائے ہاں اور ابھی بدر کوئی بات کہہ رہا تھا کہ گھوما یہ سفاری پارک تھا اور جانور سے ہر وقت خطرہ بہرحال موجود رہتا تھا خدا جانے کیا ہوا تھا بنا سوچے سمجھے اس نے دوڑ دی ادھر جا رہے ہو ہمیں فلم کے لیے جانا ہے ایڈم بدر اب تاکے اس کے پیچھے دوڑا وہ تیز تیز بھاگتا اونچے نیچے رستے پلاگتا ٹیلے کی چوٹی تک آیا تو موجمہ سامنے تھا اور بچی چند گز کے فاصلے پہ درخت پہ چڑی چلا رہی تھی ٹیلے اور درختوں کے درمیان گہری گھاتی تھی وہ چند لوگوں کو ہٹا کے آگے آیا تو لمحے بھر کو ساکت ہو گیا درخت کے تنے کے ساتھ ایک کوموڈو ڈریگن زمین پہ لیٹا سر اونچا کر کے بچی پہ بھرا رہا تھا کموڈو ڈریگن دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہوتی ہے بالکل مگر مچھ کی طرح مگر مو, کافی موٹی تازی اور زہریلی سیاح چلا چلا کے گائس کو مدد لانے کے لیے کہہ رہے تھے مگر کوئی شخص ڈریگن کے قریب جانے کو تیار نہ تھا ایڈم نے لمحے بھر میں ہی صورت حال ہانپ لی درخت پہ چڑھی بچی سیاہ نہیں تھی وہ دوسری طرف سے گاؤں سے آئی تھی یعنی یقیناً میٹھے سیب چرانے اور ڈریگن یقیناً بھکا تھا اتنی آسانی سے انسانوں پہ حملہ نہیں کرتا تھا. موٹا تازہ بھی تھا اگر ڈریگن کا بچہ ہوتا تو درخت چھپکلی کی طرح چڑھ جاتا مگر بڑا ڈریگن اپنے وزن اور دس بارہ فٹ کے سائز کے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا سو بچی کو ڈرا اور کراک اس کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا اور بچی چیختے ہوئے مدد کے لیے چلائی جا رہی تھی اب تم اندر مت کود پڑنا ہیرو بن کے سفاری پارک کو خود ہینڈل کرنے دو ان کے پاس عملہ ہوگا صورتحال کے لئے. بدر نے اسے تنوی کی جو گردن اوپر نیچے کرتا صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا بچی گرس جائے گی ہمیں کچھ کرنا ہوگا بدر کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے آگے بھاگا اور ایک ڈنڈا بردار کو روکا کیپٹن ایڈم اپنا بیچ لہرا کے جیب میں رکھا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا تم لوگ اس کو کتنی دیر میں پکڑ سکتے ہو دس پندرہ منٹ لگیں گے دوسرے لڑکے لنچ بریک کی وجہ سے دور گئے ہوئے ہیں کچھ عرصہ طرح ایک ڈریگن نے کا پاؤں کھا لیا تھا. کوئی ان کے قریب نہیں جانا چاہتا جا. وہ بوکھا ہے بے ایک دفعہ وہ کھانے میں مصروف ہو جائے گا تو اس کا دھیان لکڑی سے ہٹ جائے گا تم فوراً جاؤ اور سفاری سے اپنا کوئی ہرن کا بچہ نکال کے لیا ہرن ہی کھاتا ہے نا یہ برکر نے سر چھٹ ہلایا گڈ اس کے آگے ہرن ڈالو تو یہ سب بھول جائے گا میں بچی کو نیچے اتارتا ہوں برکر فوراً دوسری طرف دوڑا تو عمر نے اسے حیرت سے روکا تمہیں ڈریگن کے بارے میں اتنا کیسے پتا تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا وہ خبگی سے کہہ کے آستین چڑھاتا آگے کو دوڑا ٹی کے سر پہ آ وہ رکا بیبی, بیبی میری طرف دیکھو بلند آواز میں پکارا تو موجود کے چار پانچ لوگ بھی مڑ کے دیکھنے لگے بچی ہنوس چلائی جا رہی تھی میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا بیبی مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے وہ ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا دائرہ بنا کے چلا کے بولا تو بچی کی چیخیں رکی نادیا وہ گلو گیر آواز میں بولی نادیا میں فوجی ہوں تمہیں فوجی اچھے لگتے ہیں, بچی نے جواب نہیں دیا آنسو بھاتی اس کو دیکھتی رہی نادیا اس کو مت دیکھو مجھے دیکھو مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں نادیا کہ وہ بچی سے نظریں ہٹائے بغیر بلند آواز میں بات جاری رکھے ہوئے تھا اگر کبھی زندگی میں کسی بری عادت کسی نہ مل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا جتنا زبردستی چیخ چیخ کے اس کو خود سے نوچ پھینکنے کی کوشش کرو گے, وہ اتنا تمہارے اوپر سوار ہوگا وہ ہی تمہیں ڈرائے گا تم سن رہی ہو نا نادیا کسی خوفناک درندے کی طرح وہ چیز ہمیں ڈراتی رہے گی درخت کی شاخیں جکڑے بچی نے بھیگی آنکھیں اسی پہ جمائی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے خوفناک درندے کا پتا ہے کیسے سکون ہو گئے خاموشی سے بیٹھ جاؤ ڈرنا چھوڑ دو اپنی خواہش جنون اور پاگل پن سے جب ہم ڈرنا چھوڑ تو وہ فیز نکل جاتا ہے تم پرسکون ہو کے اس سے گزر جانے کا انتظار کرو ریلیکس کرو بہادری اس کو کمزور کرے گی تمہارا خوف اس کو مضبوط کرے گا سنا تم نے نہ دیا بچی نے گہری سانس لیتے ہوئے ایسا بات میں سر ہلایا اسے تمہاری شاعری نہیں سمجھ گی ایڈم بدر نے اکتا سے اسے روکا تھا شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں وائلڈ لائف کے ورکر تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے کسی نے ڈ کے سامنے کٹا ہوا ہرن बाकी डंडे लिए फासले पे احتیاط سے کھڑے تھے۔ ڈریگن نے خوشبو سے ایک گردن مڑی اور تیزی سے اس طرف گیا۔ درخت سے دور ایڈم تیزی سے درخت کی طرف درخ لپکا۔ بدر نے اسے پکارا مگر وہ جوابن چلایا۔ تم ڈنڈے کے ساتھ ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کرو ورکرز کی مدد کرو جاؤ اور خود آگے بھاگ گیا۔ ورکرز نے بدر کو ڈنڈا پکڑاایا تو وہ برا منہ بناتا ڈریگن کی طرف بھاگا۔ ایڈم درخت کے نیچے آ کر رکا۔ سے کہنے لگا اب تم وہی کرو۔ جو ان درندوں سے مقابلے میں کیا جاتا ہے پور سکون ہو جاؤ گہرے سانس لو خود کو ہلکا چھوڑ دو مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو خود کو ہوا کے حوالے کر دو میں تمہیں پکڑ لوں گا شاباش نہ دیا وہ بازو کھلائے ہوئے بچی سے کہہ رہا تھا موج میں کی سانس سے تھم گئی تھی یہ نہیں سوچتے کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کے اس پہ جمائی چند میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی پھر کود گئی اس کے پیر زمین چھونے سے قبل ایڈم نے اگلے ہی پل وہ بچی کو اٹھائے دیوانا وار اوپر کی طرف بھاگا تھا معجمہ خوشی سے شور مچانے لگا اور بدر سمیت ورکرز ڈنڈے لیے ڈریگن کی طرف بھاگے اس کو اب لگام ڈالی جا سکتی تھی کیا اب یہ اس کو مار دیں گے بچی نے سراسیمگی سے پوچھا نہیں چاہے برندہ کیس بھی ہو میں اس کی جان لینا اچھا لیکن اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بچی کو زمین پہ اتارا اور اس کے ہاتھ تھامے پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا میں جانتا ہوں تو میٹھے سیب چرانے آئی تھی تم نادیا آئندہ چوری نہیں کرو گی۔ چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں وہ سمجھا رہا تھا اور بچی نے نظریں جھکا لی اپنے تاریخ کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو تک رہا تھا چمکتے دھات پہ ایک کے بعد ایک منظر سا رہا تھا وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سجا آفس تھا وردی والا باروب شخص مرکزی کرسی پہ بیٹھا ابرو بھینچ کے ناگواری سے یونی فارم میں الرٹ کھڑے ایڈم کو دیکھ رہا تھا اگر میجر بدر کو کوئی اعلیٰ اعزاز مل رہا ہے تو تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے کیپٹن ایڈم سر میں یہ نہیں کہتا کہ میجر بدر کو اعزاز نہ ملے اس نے ڈریگن کو اس جگہ سے ہٹایا تھا میں مانتا ہوں مگر سر اس بچی کو بچانے میں میرا بھی رول تھا مجھے کوئی اعزاز کو انعام کیوں نہیں مل رہا तुमने नाम के लिए बच्ची को बचाया था नहीं सर लेकिन मुझे घर में और फौज में यही सिखाया गया है कि जब कुछ गलत होते देखूँ तो हाथ या जुबान से उसे रोकू मैंने तब भी यही किया अब भी अपने साथ ज्यादा होते देख के यही कर रहा हूं वो संजीदगी से कहते हुए जज्बाती हो गया था एवॉर्ड एक ही शख्स को मिल सकता था और चूंकि बदर का किरदार ज्यादा नुमाज है इसलिए वो उसका हकदार है मगर स्याहों की फुटेज मोबाइल वीडियो जो यूट्यूब पर मौजूद हैं उनका क्या असर میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈم وہی سے بولا تو ایڈم نے نظریں جھکا لی چند گہری سانس لی اورنگ اصلی ہے نا اورنگ اصلی اوریجنل پیپل نچلی ذات ہے جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگر رنگت ذرا دبتی ہوئی ہوتی ہے ان کو ملیشیا میں اب عموماً وہی مقام دیا جاتا ہے جو امریکہ میں سفید فام کے مقابلے میں سیاہ فارم کو یا انڈیا میں برہمن کے مقابلے پہ شوگر کو ملتا ہے بہت ہو گیا میں آئندہ یہ ریسٹ گفتگو اسونی میں کمانڈر نے میز پہ غصے سے ہاتھ مارا تو ایڈم خاموش ہو گیا وہ لاکر روم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اور اندر سے کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا جب پیچھے کوئی آگے کھڑا ہوا ایڈم نے ایک اچڑتی نظر اپنے عقب میں ڈالی مگر پھر ٹھہر گیا وہ میجر بدر تھا نا سے دیکھ سب کہہ رہے ہیں تم نے جنرل نصیر کو ای میل کیا ہے کہ تمہیں ایوارڈ اورنگ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا میں نے وہ کہا جو سچ ہے وہ بے رخی سے کہہ کر واپس اپنے کپڑے کھنگالنے لگا جنرل نصیر آج چھاؤنی آ رہے ہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس نسلی امتیاز کی کہانی کو سن کے تمہیں ایوارڈ دلوا دیں گے تو تم غلط ہو ایڈم گھما اور سنجیدگی سے اس کو دیکھا میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہا اگر صرف مجھے ایوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لیے بھی ایسے ہی لڑتا میں شاید اس نسلی تعصب پہ خاموش بھی ہو جاتا مگر اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتحرام دل کا انٹرویو دیکھا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا وہ کہہ رہا تھا ذاتی زندگی ہو یا کریئر صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں وہ ایڈم کے قریب ہوا رواز آواز تھیمی اگر تم کمانڈر کے خلاف جاؤ گے تو یہ مت بھولنا کہ کمانڈر میڈیکل بورڈ بٹھا کے تمہارے دمے کی تفتیش کروا سکتا ہے ایڈم لمحے بھر کو بالکل حقہ بکا رہ گیا مگر مجھے دما نہیں ہے وہ تو سبا کے جنگل میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہو گئی تھی لیکن وہ پریشان سا بولا میں یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑھا ہوں اور اس میں ہر بیماری کا علاج ہے میرا دما چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا اس نے لاکر سے کتاب نکال کے اور دمے کی وجہ سے کسی کو فوج سے نہیں نکالا جا سکتا میں تم سے ہمدردی کر رہا تھا ایڈم اکثر سے کام لوگ صحت کے مسئلے کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو تمہیں کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں رکھے گا منگیتر شادی سے انکار کر دے گی مگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتابیں اور وان فاتح کے آئیڈیالوجی تمہیں ترقی دلائے گی بے وقوف لڑکے کبھی سوچا ہے کہ آپ صوفیہ رحمان وزیر کیوں ہیں اور وان فاتح کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکا اس نے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور نظر رس ایڈم بالکل چپ چاپ رہ گیا, گیا مستعد تھا سامنے کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا سفید بالوں والا جنرل سنجیدگی سے اس سے مخاطب اور تمہارے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے سوچ سمجھ کی کہنا جو کہنا میں سوچ چکا ہوں سر. ایڈم جھوٹ نہیں بولے گا ہمارے رسول علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولنے کا کہتے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کسی گورے کو کالے پہ پوکیت نہیں ہے پھر ایڈم کے ساتھ کسی صاف رنگت والے کے لیے کیوں زیادتی کی جائے سر جنرل نصیر آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے سن رہا تھا جو بے خوفی سے بولے جا رہا تھا اور جو آخری منظر ایڈم بن محمد کو یاد تھا وہ میں فوجیوں کے زیر استعمال کمروں کا تھا وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بن کے دیوار کے ساتھ نیچے زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس پہ میڈیکل بورڈ نے اس کو فوج کے لیے انفٹ قرار دے دیا تھا وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بھینچے سر جھکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا مگر کوئی سن نالے اس خوف سے سسکیاں دبائے ہوئے تھا صرف گلابی چہرے پہ آن سے لڑپتے اس کی وردی کے سینے کو بھگوئے جا رہے تھا. سچ تو کامیابی دیتا ہے سچ تو انسان کو عظمت دیتا ہے پھر میرے خواب کیوں چھن گئے مجھ سے اللہ ایڈم تو صرف اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا فوج کی وردی پہن کر اپنے ملک کو دشمنوں سے نجات دلانا چاہتا تھا مگر ایڈم کی رنگت ذرا گہری ہے اس لیے ایڈم سے یہ موقع چھین لیا گیا ایڈم اس لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت کرنے والا بھی ظالم جیسا ہوتا ہے پھر ایڈم کے کی خواب کیوں ٹوٹ گئے وہ گھٹنوں میں سر دیے روتا رہا اور اب اپنے تاریخ بیڈروم میں بیٹھے ایڈم کو تالیہ مراد کی دریافتی اکثر بھول چکی تھی یاد تھا تو صرف اتنا کہ جس منگیتر کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی کافی عرصے سے بن چکی تھی وہ فوج سے نکالے جانے کے بعد پچھلے ایک برس سے اس کے ساتھ کٹی کٹی رہنے لگی تھی کیونکہ اب وہ بیکار تھا ملے قوم کے لیے اپنے خاندان کے لیے وہ سب کے لیے بیکار تھا وہ اسی طرح اداسی سے بیٹھا رہا اور رات دیکھتی رہی بلی اس کی کھڑکی کے سامنے منڈیر پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی. اور چاند خاموشی سے چمکتا رہا رات کے اس پہ لمپور جاگ رہا تھا تالیا مراد اپنے گھر کا گیٹ بند کر کے باہر نکل رہی تھی اس نے ٹراؤزر کے اوپر ہر والی لمبی شرٹ پہن دی تھی اور پیروں میں جاگرس تھے سینے پہ بازو لپیٹے وہ گیلی سڑک کے کنارے چلنے لگی تیز تیز نظریں دور سامنے جمی تھی اور ذہن پیچھے تھا سات سال پہلے لائبریری کے لان میں ایک بینچ رکھا ہرے گھاس پہ رکھا سرمئی بینچ جس پہ بھاری سی داتنگائے بیٹھی تھی چہرے پہ حیرت اور تہر لیے وہ منہ کھلے کو سن رہی تھی جو اس کے چاروں طرف چکر کی سورت ٹہلتی ہاتھ ہلا ہلا کے مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی سیاح لمبے والوں والی تالیا کوالا لمپور میں گزارے چند ماہ میں خوشخداخی کے باعث قدرے بھری بھری ہو گئی تھی رف سی اسکرٹ اور اوپر لمبی قمیص پہنے اس کا چہرہ گلابی اور بچوں کی طرح پھلا ہوا لگتا تھا اور لبوں پہ سوچ رہی تھی بدلہ وغیرہ ای میل ہیک کر لوں اور اس کے سارے راس پڑھ کے دنیا کے سامنے کھول دوں مگر پھر اس نے شرارت سے چٹکی بجائی مجھے خیال آیا کہ میری طرح کتنے لوگ اپنے کا میل ہیک کرنا چاہتے ہوں گے بس پھر کیا تھا میں نے ایک فیک فیس بک آئی ڈی سے اشتہار لکھا اور ایسے پیجز پہ لگا دیا کہ اتنے پیسے دو اور اپنے ایکس ایکس کا اکاؤنٹ کروا دن میں پانچ لوگ آگے جو اپنے ایکس کی چاہتے ہیں وہ تمہیں کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے کیونکہ تم ہیک کر ہی نہیں سکتی وہ گھوم کے اس کے سامنے آئی اور مسکرا کے بولی ارجنٹینا یورگو اور امریکہ سے چار لوگوں نے پیسے ایڈوانس بھیج دیے ہیں صرف پچاس ڈالر تو مانگے تھے پانچواں عقلمند تھا پہلے ایڈوانس کے جھانسے میں نہیں آیا اور باقی کے پچاس ڈالر یہی تو اسکیم ہے اسے. ایڈوانس اچھا معاوضہ لے لو اور پھر اس کی ای میلس کا جواب ہی نہ دو پچاس ڈالر سے وہ غریب نہیں ہو جائے گا مگر ہم ضرور ایک کرائے کا مکان افورڈ کرنے کے قابل ہو جائیں گے وہ کسی بھی طرح ہمیں نہیں پکڑ سکتے پیسے کلیکٹ کرنے والی سروس پہ نام بھی بلت دیا ہے میں نے وہ اس کے ساتھ آ بیٹھے اور جوش سے بتانے لگی داتے نے گہری سانس تالیہ میں تمہارے ساتھ ہوں مگر یاد رکھنا کہ ایک دفعہ ہم اس رستے پہ چل پڑے تو کبھی واپس نہیں آ سکیں گے ایک گھر گاڑی بنا دوں اچھا کاروبار سے چھوٹے پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہم کو ان سیاستدانوں کی طرح غریب عوام سے لوٹ مار تھوڑی کر رہے ہیں سے سڑک کی طرف جہاں اشارہ کیا مرکزی شارہ پہ بورڈ لگا جس پہ وان فاتح ملبوط وہ ہاتھ بلند کیے ہوئے چند ڈالر لوٹ رہی ہوں جو کسی دوسرے کے ساتھ برا کرنا چاہتے ہیں یعنی ایمیل میل کروانا وہ میرے خلاف پولیس میں نہیں جا سکتے کیونکہ جرم کے ارادے میں خود پکڑے جائیں گے اور اگر وہ اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کی ملکیت کی اہل ہی نہیں جذبات میں دی تمہارے ساتھ سے دیکھیں گے داتن. تمہاری بریک بھی ختم ہونے والی ہے آج ہم کھانا باہر کھائیں گے وہ مسکرا کے اٹھی بیگ کندھے پہ لیا تو داتن پیچھے سے بولی تمہارے ماں باپ تمہارا خاندان وہ تو ملے تھے نا ملیشیا کے رہائشی کیا تم ان کو ڈھونڈنا نہیں چاہتی تالیاں رک گئی لمحے بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی پھر آہستہ سے مڑی تو داتن کو دیکھا نہ وہ پریشان ہوئی تھی نہ جذباتی اس کی آنکھوں میں اداسی تھی انہوں نے مجھے بچپن میں ہی چھوڑ دیا کوئی مجھے لینے نہیں آیا میں چڑیا کا چھوٹا سا بچہ تھی جس کو انہوں نے گھونسلے سے گرایا تو دوبارہ اٹھانے کا خیال تک نہ آیا میں یہ تین خانے میں رہی پھر ایک فاسٹر فیملی کے پاس ملازموں کی طرح بڑی ہوئی جہاں سزا سے بچنے کے لیے بر وقت جھوٹی کہانے گھرنی پڑتی تھی میں نے خود ہی اڑنا سیکھ لیا اب میں اس گھونسلے کو تلاش کر کے کی کیا کروں گی داتن جو میرے خوابوں سے بہت چھوٹا, بہت پیچھے رہ گیا ہے. آخر میں مسکرائی تو آنکھوں میں نمی تھی پھر وہ پلٹ گئی اور سر جھکائے آگے بڑھتی گئی سڑک پہ آ اس نے ایک نظر بھی اس بل بورڈ کو نہیں دیکھا بلکہ بس یوں ہی قدم اٹھاتی رہی کنارے پہ اسٹال لگے تھے کتابوں اخباروں اور پھولوں کے ایک اسٹال کے سامنے وہ رکی وہاں سفید پھولوں کے گول تاج بنے پڑے تھے جو قدیم زمانوں میں شہزادیاں اپنے سروں پہ پہنا کرتی تھی تالیا کے لبوں پہ مانوسی مسکراہٹ بکھر گئی اس نے ایک تاج اٹھایا اور آگے آئی اسٹال کے وسط میں بڑا سا آئینہ لگا تھا تالیا نے تاج سر پہ رکھ کے آئینے میں دیکھا وہ کسی شہزادی کی طرح لگنے لگی تھی مسکراہٹ گہری ہو گئی نظر موڑی تو سامنے اخبار سجے دکھائی دیے اس نے عادت نوکری کے اشتہار کے لیے اخبار اٹھایا اور تہ کھولی سامنے ہی وان فاتح کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ انگریزی میں چھپا اس کا انٹرویو سر پہ تاج پہنے کھڑی لڑکی رک کے ان الفاظ کو پڑھنے لگی دو برس قبل پہلی دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے والے وان فاتح بن رامزل سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ ملیشیا میں کس قسم کی بہتری دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب روایتی سیاست دانوں سے ہٹ کے میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں اکتالیس سالہ ممبر پارلیمنٹ اور سابق امریکی اسٹیٹ اٹارنی مسکرا کے ہمیں بتانے لگے وہاں لوگ حلال گوشت خریدنے سے زیادہ حلال کمائی کا دہان رکھنے والے بنیں گے کیونکہ بظاہر ہم نے بہت ترقی کی ہے اعلیٰ تعلیم اور نوکریاں خوبصورت سڑکیں اونچی عمارتیں اور بے پناہ ٹوریزم تو ہم نے اپنی قوم کو دے دیا ہے مگر ہم اپنی وہ اقدار بھولتے جا رہے ہیں جن کے بغیر کوئی مسلمان مکمل نہیں ہوتا دو چیزیں انہوں نے ہمیں انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی گویا یہ ان کے نزدیک فتح کی واحد وجوہات ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو دنیا اور آخر میں کامیاب کرتی ہیں سچائی اور ایمانداری اور ملیشیا کے لوگوں کو اور سیاستدانوں کو یہ بات وقت پہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنے معاملات میں سچے نہیں ہوں گے پیسے کمانے کے لیے ایماندار ذرائع استعمال نہیں کریں گے تو وہ فراموش کر دیں اس بات کو کہ ان کے رسک میں اور زندگیوں میں اللہ کوئی برکت دے گا ان کی لالچ بڑھتی جائے گی اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے وہ جتنے عقل مند اور شاطر ہو جائیں اپنے جھوٹ کھلنے کا خوف ان کو کبھی بہادر نہیں بننے دے گا اب آپ صوفیہ رحمان کی مثال لیں محترمہ نے دو دفعہ نے اخبار نیچے کر دیا سر اٹھا کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تاج ویسے ہی کھلا کھلا سا لگ رہا تھا مگر آنکھوں میں اداستا ہی تھا آپ کو کیا چاہیے دکاندار اس کو چناؤ کا کہہ رہا تھا اخبار تاج یا دونوں دونوں ایک ساتھ ایک دن میں نہیں رہ سکتے وہ بڑ بڑائے پہلے اپنے عقص کو دیکھا پھر اخبار کو چند سانے کے لیے اس نے سوچا پھر اخبار دھیرے سے واپس اسٹال پہ ڈال دیا مجھے یہ تاج چاہیے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی بٹپے سے چند نوٹ نکالے اور سنجیدگی سے دکاندار کی طرف بڑھا اس نے چناؤ کر لیا مگر آج رات شہر کی بارونک گیلی سڑک کے کنارے چلتے ہوئے وہ عجیب اداسی کا شکار ہو رہی تھی اس سارے رستے میں تخت و تاج کی تگ دوں میں وہ گھونٹتا تو بھول ہی گیا تھا جس سے وہ گیری تھی بچپن میں ان سے شکوا ہوتا تھا نوعمری میں نفرت ہوتی تھی جو پھر بیداری میں بدل کے آخر میں اپنی ہر حیثیت کھو بیٹھی جیسے برف کو پکڑے پکڑے انگلیاں سن ہو جاتی ہیں ان کی طرف سے تالیا کا دل سن ہو گیا تھا بے मगर مگر آج اس نے اپنے باپا کو دیکھا تھا وہ چابی تیار کر رہے تھے اور دل نے کہا تھا کہ اس رشتے میں تخت و تاج سے زیادہ کشش मुश्किल وہ مشکل میں تھے کسی ایسی مشکل میں جس کے باعث وہ اسے بچانے نہیں آ سکے تھے وہ بھی تو ان کو بچانے نہیں گئی وہ سب کچھ بھول گئی کوئی ایسے بھی بھولا کرتا ہے کیا سڑک کے وسط میں پھولوں کی چوڑی سی باڑھ بنی تھی جو دونوں اطراف کی سڑکوں کو کاٹ رہی تھی وہ اس کی سرے پہ سخت جگہ بیٹھ گئی اور چہرہ ہتیلیاں میں گرا گیا میرا بھی کوئی گھر تھا بے خودی کے عالم میں خالی نظروں سے سامنے دیکھتے ہیں وہ بڑ بڑ آئی میرا کوئی خاندان تھا کیا شاید ابھی بھی ہو وہ چونکی سترہ برس ہی تو گزرے تھے خاندان والے زندہ ہوں گے اگر اس مشکل سے نکل آئے ہوں تب دل کو دھڑکا لگا تھا مگر گاؤں وہ گاؤں والے جانے کتنے برس انہوں نے میرا انتظار کیا اور شاید اب تک کرے ایک دم وہ بے چینی سے اٹھے اور ادھر ادھر دیکھا وہ شاہراہ کے وسط میں پھولوں کے ساتھ بیٹھی تھی ارد گرد چاروں طرف سڑکیں جاتی دکھائی دیتی وہ ایڑیوں پہ, پہ پوری گول گھومیں کون था رستہ اس کا تھا کچھ معلوم نہ تھا مجھے اپنے خوابوں کو سمجھنا ہے مجھے اس سکے کو ڈھونڈنا ہے مجھے چابی کو مکمل کرنا ہے ٹریفک کے رش اور شور میں وہ زور سے خود سے بولی تھی مجھے اس چابی کے ذریعے تاشہ کا خزانہ ڈھونڈنا ہے اور پھر اس خزانے سے اپنے گاؤں اور اپنے خاندان والوں کی مدد کرنی ہے وان فاتح کہتا ہے میری کامیابیاں کیا ہیں میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں چور اور جھوٹی صحیح میں بہت بری صحیح مگر اچھے لوگوں کے ساتھ برے ہوتے نہیں دیکھ سکتے مجھے اپنے گاؤں کو ڈھونڈنا ہے اپنے خوابوں کا تعقب کرنا ہے بلا آخر اسے منزل نظر آنے لگی ایک مقصد ایک ٹارگیٹ ایک عزم کے ساتھ اس نے ہوٹ پہ گرائی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اٹھ کے سڑک کے کنارے چلنے لگی اب اس کا ذہن پر سکون اور رخ گھر کی جانب تھا آج اس نے پھولوں کو دیکھا تک نہیں تھا وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی بارش تھم چکی تھی سارا گھر پانی سے نہایا ہوا تھا ایسے میں وہ ابھی تک اسٹڈی میں بیٹھا تھا پیچھے کو ٹیک لگائے بظاہر پرسکون لگ رہا تھا میرا اگلا کارڈ کیا ہوگا مگر میرے پاس کوئی کارڈ بچا ہے اس نے سر جھپا خیر کارڈ بہت سے ہوتے ہیں میں ان لوگوں کے سامنے کبھی نہیں جھکا کوئی وان فاتح کو کنٹرول نہیں کر سکتا نہ پہلے کر سکا ہے اشر کے ساتھ بھلے ساری دنیا آ کھڑی ہو مگر مجھے وہ نہیں گرا سکتا ہارتے وہ ہیں جو ہار مان لیتے ہیں اشر سمجھتا ہے جد جہد کے لیے سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ پیسہ اور تعلقات ضروری ہیں سالوں کی محنت لوگوں کو خوش کرنا اور اشتہار بازی کی مہم یہ سب انسان کو مقصد تک لے جاتی ہے ऐश نہیں جانتا کہ عظیم مقاصد के लिए عظیم قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں میں نے اس سفر میں को کو کھویا ہے اشر نے کیا کھویا ہے اس نے میز کے کنارے پہ رکھا فوٹو فریم اٹھایا اس میں ننی آریانہ ہیلمیٹ پہنی گھوڑے پہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی ہنستے ہوئے تھوڑی اٹھے ہوئی تھی اور سامنے سے دو دانتوں کا خلا دکھائی دے رہا تھا یہ اس دن کی تصویر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آرینا کے ساتھ اس روز کیا بیتی تھی اصرا بھی نہیں سوائے وان فاتح کے کوئی نہیں جانتا تھا دل کے اس کونے میں جہاں اولاد کے نام کا नाम ساری عمر کے لیے وقف ہو جاتا ہے بہت ڈھیر سارا درد اٹھا تھا اس उस کو کوئی پُر نہیں नहीं سکتا تھا اولاد چلی جائے تو بھی وہ کھانا ویران سوگوار رہتا ہے کسی بھی قسم کی کھانا پوری کا انتظار کیے بغیر صبر بھی آ جاتا ہے ڈپریشن کا فیس بھی نکل جاتا ہے آدمی مضبوط ہو کے آگے بھی بڑھ جاتا ہے مگر رات کو سونے سے پہلے نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے پلک چپکنے سے پہلے وہ کھانا ہر رات پکارتا ہے وہ غم کبھی نہیں جاتا شکل بدل جاتی ہے کیفیت ڈھل جاتی ہے مگر ورلہ وہ غم ساتھ نہیں چھوڑتا اگر میں اب ہار مان گیا تو سمجھو آریانہ کی قربانی رائے گاہ گئی پھر اس چند لمحے بعد وہ فون کان سے لگائے جب یہ الفاظ ادا کر رہا تھا تو چہرے کی مسکراہٹ سچی اور اطمینان اصلی تھا عبداللطیف میں نے اشر کے طلاب میں کنکر پھینکے اور وہ کنکر کافی بڑے نہیں پریشانی کس بات وہ ہلکا سہن سا تمہیں معلوم ہے سیاست تھل کے ساتھ اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے تم اگلے کچھ دن کے واقعات بہت انجوائے کرو گے پھر دوسری طرف کچھ سن کے رکا اور سوچتے ہوئے چہرے کی لوہ کو انگلی سے رگڑا میں صرف عشر کو مصروف کر رہا ہوں باتیں دنیا کو مثبت سوچ سے دیکھتا ہے مجھے تو اپنا اور ملیشیا کا مستقبل بہت روشن نظر آ رہا ہے وہ چاہے جتنی چالے جا جائے میرے ہاتھ کوئی نیا کارڈ لگ ہی جائے گا فی میں صرف ایک جگہ مال کھا سکتا ہوں اور وہ ہے فنڈس کی کام مجھے پیسے چاہیے نہیں میں امیر دوستوں کے احتیاط قبول نہیں کر, سکتا, نہ کر لینا چاہی. نہیں مجھے اپنی بیوی کے پیسے بھی نہیں چاہیے میں ملاقہ والا گھر بیچنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں ہاں اس بارے میں کا جواب ہنسا نادر اور قیمتی ہے تو کیا ہوا میرے باپ کا گھر مجھے وہ بیچنا ہی پڑے گا سوائے اس صورت میں کہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ جائے میرے جو پارٹی چیئرمین الیکشن کا مسئلہ حل دے ورنہ کل سے ہم اس گھر کو بیچنے کی تیاری کریں گے مطمئن اور روشن آنکھوں کے ساتھ وہ ٹیک لگائے خوشگوار انداز اور بے سے مستقبل کا لائے عمل طے کر رہا تھا اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک یونیفارم کو داخ ندر سے دیکھ رہا ایڈم فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتا اس نے تکلیف سے خود سے کہا تھا وہ واحد لڑکی ہے جس سے میری برسوں سے جذباتی وابست لگی ہے مگر ایڈم اس کو نہیں چھوڑے گا اس نے بند مٹھی سے آگے رکھی ایڈم محنت کرے گا لیکن ایک دفعہ پھر مایوسی اس کے گرد ڈیرا لالنے لگا ایک گھر اور کاروبار سیٹ کرنے کے لیے مجھے نوکری نہیں بلکہ کوئی خزانہ چاہیے اور خزانے ہم جیسوں کے ہاتھ نہیں لگا کرتے سڑک کنارے وہ سر پہ ہڈ گرائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلتی گھر واپس جا رہے تھے لبوں پہ بلا پر جوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پرانی چاہ میرے سارے خواب پورے ہو جائے جزیرے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ محل ڈھیروں دولت اور اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی مدد اور اس کے لیے مجھے کہیں دفن وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے جو اس نہری چابی سے, سے کھلے گا خزانہ صرف میرا ہے کیونکہ صرف میں جانتی ہوں کہ کوئی خزانہ تاشا کا خزانہ صرف میرا ہے وہ مسکرا کے سوچتی ہوئی قدم اٹھا رہی لمبور پہ اتری روشنیوں سے منور رات اسی طرح بہتری جا رہی اگلی صبح کی روشنی جب پھیلی تو سورج نے وانگ فاتح کی رہائش کے لان میں ایڈم کو سوچ میں ڈوبا بیٹھے دیکھا وہ گاہے بگاہے کہلائی پہ بندی گھڑی بھی دیکھتا کیونکہ فاتح کے جاگنگ سے واپس آنے پہ اس کو الرٹ ہو جانا تھا کچن میں ملازموں کی ٹھک ٹھوک شروع ہو چکی تھی اور اندر یقیناً بچے اور اسرا ناشتہ کر رہے تھے تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو بڑ بڑا کے مگر نہ وارد فاتح تھی تھا پرس کہنی پہ ڈالے وہ اندر داخل ہو رہی تھی سنہرے بال اونچی پوروی میں باندھے سن گلاس سر پہ ٹکا وہ سفید پینٹ کے اوپر گٹنوں تک آتی فراک نماز شرٹ میں ملبوس تھی جو ملے گار یہ مگر گارڈ اس کی آمد سے باخبر دکھائی دیتا تھا اس لیے اس کو اندر لے آیا وہ مسکرا کے آگے بڑھی پورچ کی وسط پہنچی کے دروازہ کھلا اور اندر سے اصلا آتی دکھائی دونوں بچے اس کے साथ کے لیے تیا اس خود بھی کوٹ اسکرٹ پہنے گردن میں موتیوں کی لڑی اور بالوں کا جوڑا اندھے تیار لگ رہی تھی تالیا کو دیکھ کے ایک دم رکی آنکھوں میں جیسے اوہ والے تاثرات آ گئی انداز کو معذرت خانہ بناتے ہوئے وہ تیز سے اس طرف آئی تالیا نے ناسمجی سے دیکھا السلام علیکم مسجد آپ کہیں جا رہی ہیں مجھے لگا اپنے رات ڈنر پہ میرے فیور مانگنے کو को سے لیا تھا وہ اداس उदास हो تھی मगर मेरे बच्चों की टीचर मीटिंग की कॉल आ गई है सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे जाना होगा ताला के कंधे ढीले पड़ गए वो मायूस नजर आने लगी थी मैं कोई कैंपेन प्रॉमिस समझू घरे में से दस الیکشن سے پہلے مہم کے دوران کیے گئے وادوں کو کیمپین پرومس کہا جاتا ہے جو اکثر یہ کہہ کے پورے نہیں کیے جاتے کہ وہ محض کیمپین پرومس تھے اور صرف کیمپین کے لیے کیے گئے تھے ہرگیز نہیں تالیا خوش دلی سے مسکراتے اسرا نے اسے تصویر میں ابھی واپس آ جاؤں گی تم تب تک خود کو گھر میں کمفرٹیبل کر لو اور اپنا پینٹنگ کا سامان سیٹ کر لو اوکے تالیا جیسے اداسی سے مسکرائے اسرا کار کی طرف کیا میں آپ کا پورٹریٹ بنانے کے لیے اپنی مرضی کی جگہ ڈھونڈ سکتی ہوں گھر پہ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا اسلام نے بیٹھتے بیٹھتے آنکھوں پہ لگایا بچہ نے کار میں بیٹھتے وقت تالیا کو مانوسی دھری مسکراہٹوں سے ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکراہ کے جوابن بازو ہلا دی کار زن سے باہر نکل گئی اور تالیا ان کو جاتی دیکھتی گئی ادھر کار گیٹ سے نکلی ادھر وہ ایریا پہ گھومیں اور تاہک سے ان میں کھڑے ایڈم کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا تم ادھر آؤ وہ پورچ میں کھڑی تھا پھر رات میں وہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹی لڑکی تھی پھر بھی اتنے فاصلے اور دل کے میل کے باوجود کوئی روب سا تھا اس میں جو وہ تابے سے چلا جی چیتالیہ میری کار کی بیک سیٹ پہ جو باکسز رکھے ہیں وہ لے کر میرے سادھا اور کار کو اندر پار کر دی. کار کی چی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بیٹھا تھا لانا مت بھولنا بے نیازی سے کہہ کے گھوم گئی ایڈم کو برا نہیں لگا حالانہ کے لگنا چاہیے تھا کوئی بھی امیر اور اوپر سے یہ طرح ڈال رکھی جو روپ بدل کے آئی کھڑی تھی اسے یوں کم لے تو وہ لازمی برا منائے گا مگر نے نہیں منایا کچھ تھا جس امیر اس کے اوپر چڑھے ملنے کے باوجود فتری اور عام لوگوں جیسا ایڈم نے چابی تھامی اور گیٹ کی طرف چلا گیا مگر آج میں فاتح صاحب سے ضرور بات کروں جو بھی ہے اس لڑکی کا پول کھلنا چاہیے ایڈم سامان اٹھائے اندر آیا تو وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سوفے پہ بیٹھے تھے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی جوس پیتے تھے گردن پھیر پھیر کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی جس سے اس کی اونچی پونی جھول رہی تھی ایڈم نے چیزیں سامنے دھر तालिया आगे को झुकी और एक नीला शॉपिंग बैग उठाया जिसमें से कुछ कपड़े झलक रहे थे ये तुम ले जाओ वो चौंका फिर हैरत से बैग को देखा मैं मैं इसका क्या करूँगा चेतालिया तालिया तालिया ने जूस का घून भर के ग्लास नीचे किया और उसकी आंखों में दिख मुस्कुराया नूर को दे देना कहना तालिया ने भेजा है पाकिस्तान से अब जो वादा उससे कराए हो उसको सच्चा तो साबित करना होगा ना और एडम बिन मोहम्मद برف کا بت بن گیا ہکا بکا شل گلا سانس تک رو گیا ہو اس کو اتنی جلدی کیسے پتا چل پور تھنگ تالیا سو سے سہلا رہی تھی تمہیں لگا تھا تم جیسنگ بانڈ بن کے وہاں جاؤ گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا میری دو آنکھیں میری گردن کے پیچھے بھی لگی ہیں ایڈم میرے بارے میں سوال مجھ سے پوچھا تو زیادہ بہتر ہوگا جوس کا گلاس رکھ کے وہ اٹھی اور مسکرا کے شل ہوئے ایڈم اور سنو کوئی بھی بے کرنے سے پہلے میری طرف کی کہانی ضرور سن دینا یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں وان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ میری بات کے مقابلے میں تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی یہ یاد رکھنا باتھ روم کس طرف ہے شل سے کھڑے ایڈم نے میکان کان کے انداز میں کونے میں بنے گیسٹ کی طرف اشارہ کیا تو تالیا سیدھی اس طرف چلی گئی اسرا کی میٹنگ والی ٹرپ کام کرتی کچھ دیر بعد وہ سنگھ کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی فون پہ کہ میں نے کہا تھا نا دو چار مائیں اسکول فان کر کے کہیں گی کہ اسرا کا بیٹا کلاس میں سیاسی فارمفیٹ تقسیم کر رہا ہے تو صبح صبح اسرا کو بلوا لیا جائے گا پکا کام کیا ہے گھنٹے سے پہلے اسرا بیگم فارغ نہیں ہوگی تم تب تک سکے کو ڈھونڈو اور سنو داتم ساتھ میں کچھ کھا بھی رہی تھی ایک دم یاد آنے پہ بولی ایڈم کا کچھ کیا میں نے تمہیں بتایا تھا نا میرے آدمی نے کہا ہے کہ وہ رات میں ہاں اس کو میں نے الجھا دیا ہے کچھ بھی کرنے پہلے امید ہے مجھ سے بات तुम्हें कैसे पता क्योंकि कुछ लोग लीड करने के लिए होते हैं कुछ लीड होने के लिए एडम दूसरी तरह के लोगों में से है तुम बताओ वाई को जाम कर दिया वो बेचैनी से बोली हाँ मैं घर से जरा फासले पहनी हूँ वाईफाई जैम हो चुका है अब घर के कैमरे काम नहीं करते कैमरे सिर्फ एंट्रेंस और ड्राइंग रूम में है प्राइवेसी के बाहर हर जगह कैमरे नहीं लगे अच्छा अब मैं ऊपर जा रही हूँ सरगोशी में कहकर उसने फोन रख कुछ देर बाद वो लॉन्च की सीढ़ियाँ चढ़ती दिखाई سر چھکا کے موبائل کے بٹن بھی دبا رہی تھی مصروف اور منٹیا اندر اسی طرح اوپر چلی گئے اور ملازم خاموش رہے فاتح کا ایک انٹرویو چند ماہ پہلے اس کی اسٹڈی میں لیا گیا اس کی تصویر میں فاتح کے اک میں شیلف میں سکوں کے کلیکشن نظر آ رہی تھی کسی زمانے میں شاید وہ اکٹھا کرتا ہوگا اسے وہی دیکھنی تھی اگر گھر میں کہیں وہ سکا رکھ سکتے تھے تو یا کلیکشن میں سجا کے یا اسرا کے لاکر میں چھپا کے یہی دو جگہ تھی وہ اوپر آئی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھ گئی ایک دروازہ کھلا تو گلابی رنگ سے سجا چھوٹا کمرہ تھا جو لیانا کا اس نے دروازہ بند کیا دوسرا کھولا تو وہ پوسٹرز اور گیمز کلیکشن سے معلوم ہو گیا کہ وہ سکندر کا تالیا نے اس کو بھی احتیاط سے بند کر دیا پھر وہ ٹھہر راہداری کے سرے پہ ایک اور دروازہ بھی تھا تجسس اور اسرار میں لپٹا تالیہ کا دل یوں ہی دھڑکا وہ آگے آئی اور ڈور ناپ گھمایا تو دروازہ آہستہ سے کھل एक खिड़की का पर्दा हटा जिससे रोशनी छन के कमरे में गिर रही थी वो ऊंची छत का खुला खुलासा कमरा था ना, ना खिलौनों से सजा उसमें ऊंचे बुक रैक रखे थे जिनमें ताला ने अंदर कदम रखा और बत्ती जलाई कमरा बिल्कुल साफ था मगर लगता था अरसे से बैठ पर कोई बैठा नहीं कोने में नफासत थी सजी स्टडी टेबल उस पर लिखने पढ़ने का सामान बुक रैक के सामने आके रुकी तो देखा فیری ٹیلس فینٹیسی ناولس نن غزال کی کہانیاں دیو مالائی جادوئی داستان کسی شہر میں وہ کتابوں کی جلدوں کو आगे کے آگے بڑھتی جا رہی تھی الماری کا پٹ کھلا تو اندر کپڑے ٹنگے تھے عام نہیں صرف خاص پیروں تک آتی کام دار میکس جو کسی سات آٹھ سال بچی کو پوری آ سکتی تھی تاج موتیوں کی مالائیں قدیم طرز کی شہزادیوں والے لباس اور زیور آئیں. تو آریانہ کو شہزادیاں پسند تھیں اور شاید فیری ٹیل میں رہنا بھی اداسی سے مسکرہ اگر اب وہ کہیں زندہ ہے تو تیرہ چودہ سال کی ہوگی اس نے افسوس سے سر کا پھر گھڑی دیکھی وقت کم تھا وہ احتیاط سے دروازہ بند کر کے باہر نکلا سٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ خاموش پڑی گردن دائیں بائیں گھماتی وہ صبح قدم سے اندر تاکہ شوکیش کی بالکل قریب آخر تھی ایک ایک سکے کو دیکھا ان کی نشان علامتیں پڑی وہ سکا ندارا تھا اور تبھی شوکیز کی شیشے میں اکثر ابھرتا دکھائی دی. تو وان فاتح کی برہم سی آواز سنائی دی مگر وہ تازہ تھی نہ ڈری نہ گھبرائی آرام سے پلٹی اور مسکراتی نظریں ان پہ جمائی گڈ مارننگ فاتح صاحب وہ جاگنگ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں مربوز پسینے میں نہایا ہوا تھا ہاتھ میں چھوٹا تولیا تھا جس سے بھیگی گردن پوچھتے ہوئے پتلیاں سکیری ناگواری سے دیکھ رہا تم رات یہی رک گئی تھی کیا نہیں سر اسرا کا پورٹریٹ بنانا ہے میں نے اور احسان سے مسکرا کے بتانی اسی لیے انہوں نے مجھے صبح صبح بلوایا تھا مگر اسرا کو تو جانا تھا وہ قدم قدم قریب آ رہا تھا آنکھیں مشکوک انداز میں قدرے اکتا سے چھوٹی کر رہا. جی اور انہوں نے واپس آنے تک مجھے پورٹریٹ کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے کا کہا ہے میں وہی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ آپ کتنی خوبصورت اسٹڈی اور یہ کلیکشن دیکھیں اسے خود کو روک نہ سکیے اور اندر چلیے تم سب ہر دفعہ یہیں سے کیوں بات شروع کرتی ہو فاتح نے افسوس بھری گلی سانس لے کر اس کو ٹوکا تو تالیا ٹھٹک کے روکے جی مجھے وقت نہیں ملتا ورنہ ضرور نوٹس کرتا کہ تم نے میری بیوی کو آخر طرح اتنا چاند کر لیا ہے اس نے تمہیں گھر میں داخل ہونے دے دیا لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم سب لڑکیاں ہمیشہ گھر میں گھومنے پھرنے سے ہی کیوں آغاز کرتی ہو ٹھنڈے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسٹڈی ٹیبل کے دراز تک آیا اور اسے کھولا پھر سر جھکائے چند فائرس نکالے تالیہ کو بات سمجھ آئی تو اس کی رنگت سرخ ہوئی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں بالکل وہ سر ایسا بات میں لاتے ہوئے فائر کی سفید کچھ تلاش کر رہا پھر بالکل یہی فکرا بولا جاتا ہے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں آپ مجھے غلط سمجھ رہے اس کے بعد عموماً تم میں سے کوئی رونا شروع کر دیتی ہے میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے فلاں مجھے ہراس کر رہا ہے میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے فائل پہ جھکے بازو پیچھے لمبا کر کے اس نے میز سے قلم اٹھایا اور سفید پہ کچھ اندر ساتھ ہی رہنی سے بولے جا رہا تھا پھر اس کے بعد لڑکی اپنا نمبر چھوٹ جاتی یا کارڈ اور ہاں مجھے بھول گیا ساتھ میں اپنی کوئی چیز بھی کوئی کلپ کوئی ایریں کوئی ٹشو کبھی میری اسٹڈی میں کبھی نیچے میرے کمرے میں نظر بچا کے داخل ہو گئے اس لیے نظر اور تھاکے سادگی سے دیکھا اگر تم نے کچھ چھوڑا ہے تو ابھی لے جاؤ کیونکہ میں ایسی چیزوں کو کچھرے میں پھینک دیتا ہوں اور میری بیوی کو ان کی اتنی عادت ہے کہ وہ ایسی بے وقوف لڑکیوں پہ ہنس کیا کرتی ہے قلم رکھا اور چھوٹے تالوے سے ہوں نے گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ سب سے ہنکارا بھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فینس آپ کے گھر میں داخل ہو کر یہ سب کرتی ہیں اور بالکل تمہاری طرح وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ دوسری لڑکیاں یہ کام پہلے بھی کرتی آئی ہیں بولتے ہوئے وہ میز کے کنارے پہ بیٹھا اور سیل فون نکال کے فائل سے کچھ اس پہ فیڈ کرنے لگا اور اکثر یہ لڑکیاں کسی بہانے سے مسجد سے شنا سائی بنا کے آپ کے ارد کے بھی ساری حرکتیں کرتی ہیں وہ لب بھین سے بد وقت مسکرا کے کئی سالوں سے بالکل اسی طرح اس کی نظریں اسکرین پہ جھکی تھی اور انگوٹھا ٹچ بٹنوں پہ حرکت کر رہا تالیا کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے موت دوں آنکھیں سرخ گلابی پڑنے لگی مگر وہ سیدھی کھڑی رہی گردن کڑائے رکھی میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کیونکہ وہ یقیناً یہ سب کرتی ہوں میں صرف اتنا پوچھوں گی وان فاتح چبا چبا وہ زہر خدشہ کہ وہ یہ سب آپ کے پاس اتنا کمفرٹیبل ہو کے کیسے کر لیتی ہیں فاتح نے چونگ کیا ان کی اٹھائی اس سے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی مگر وہ لڑکیاں بازو سینے پہ لپیٹے جٹائی سے بلند آواز میں بولے جا رہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے وفادار ہیں اور یقیناً ہوں گے آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی بہت سچے اور ایماندار ہیں لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ ان فینس کو آرام سے یہ کرنے دے بے شک آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ پا کے وہ پلٹنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں گی مگر آپ ان کو یہ سب کرنے دیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی سلیبریٹی والی حص کو تسکین ملتی ہے ہے نا تلخی سے مسکرائی تو فاتح کے ماتھے پہ برہمی سے بل پڑی مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا تالیا نے تیزی سے بات جاری رکھی آپ نے ابھی تک صرف خوبصورت چہرے اور خالی دماغ والی لڑکیاں دیکھی ہیں جو آپ کے ارد من جاتی رہتی ہیں اور آپ کے غرور میں اضافہ کرتی اس لیے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو تالیہ مراد سے بات کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو خوب چنتی تھی کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی دن گدلے پانی میں کھڑے ہو کر آپ کو اعتراف کرنا پڑے کہ آپ کو میری ضرورت تیز تیز بولتے ہوئے اس کا سانس چڑھنے لگا تھا مگر وہ کمال ضبط سے آواز کو ہموار رکھے ہوئے کہہ رہی تھی چھتی نظریں فاتح پہ جمی تھی جو اس کی بات پہ آنکھیں سکوڑے سے خاموشی سے دیکھ پھر اٹھا پائل رکھی اور کے سامنے آ مجھے صبح صبح اپنے گھر میں اجنبی لڑکیوں کا یوں گھومنا پھرنا پسند نہیں میری بیوی کی خوشامد تم ڈرائنگ کی حد تک بھی کر سکتی ہو تو اپنے ملازمت سے کہیے کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک کیونکہ میں یہاں پینٹنگ بنانے آئی جگہ بنانے نہیں اور اپنی مرضی کا سپارٹ ڈھونڈے بغیر نیچے نہیں جاؤں وہ اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے پلک تک نہ جھپک رہے تھے فاتح نے کے چہرے کی طرف سر جھکایا اور سرگوشی کی. پتا ہے میں تمہیں اتنے دن سے برداشت کیوں کر رہا ہوں اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی کیونکہ آریانہ تمہیں پسند کرتی تھی تاشا آگا پوہ وہ واپس پیچھے ہوا اور پھر اس کو دیکھے بغیر آگے پڑ گیا تالیا چند لمحے شل کھڑی رہی تاشا آگا پووا بجلی کے کونے کی طرح وہ نام ذہن میں لگ اور اس کے چودہ تبق روشن ہو گئی پاتے جا چکا تھا اور شوق سے نکلتے ساتھ ہی تالیہ کو اسٹڈی کی خاموشی میں اپنے گھر الفاظ کی بعض گشت سنائی دینے لگی اس نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا جس سے خوفزدہ اور بے یقین ہو شام گہری ہو رہی تھی اور قلعہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا لان میں مختلف قسم کے لوگ سرخ سفید یا سیال لباس میں خوش قبیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے اور موسیقی بچ رہی تھی سے so یہ پارٹی ہے کہ کے اعزاز میں روش پہ چلتی تالیہ اسرا سے سوال کرتے ہوئے انداز میں چونکہ وہ اسرا محمود کے ساتھ کار سے اتری تھی بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں معلوم نہیں اب سیاسی دعوتوں کے مقاصد میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی مسز اشرا نے شانی اچکا کے بولا تو تالیہ ایک گہری نظر اس پہ ڈالی وہ بھرپور تیار اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی مگر ذرا اکتائی ہوئی ایک زمانے میں آپ سیاسی طور پہ بہت ایکٹیو تھیں۔ لوگ کہتے تھے وان فاتح کو اس کی بیوی کی سپورٹ نے وان فاتح بنایا ہے تب آریانہ ہمارے پاس پھر اس نے گہری سانس لیا اور ایک بےتاثر نگاہ تالیا پہ ڈالی تم خود کو کمفرٹیبل کر لو میں ایش سے مل گیا تالیا نے نظریں گھما کے اعتراف میں دیکھا سرخ لباس پہنے کلچ اٹھائے وہ کسی خالی دماغ والی امیر حسینہ جیسی لگ رہی مگر اس کی تیز آنکھیں دائیں سے بائیں سارے لان کا جائزہ لے رہی تھی. جیسے ہر پارٹی پہ مارک کر کے وہ کیس کیا کرتی تھی جہاں سے کچھ نہ کچھ جرانا وہ عموماً ان جگہوں پہ اسی نیت سے جایا کرتی تھی اور عادت آج بھی وہی کر رہی تھی حالانہ کے اسے کچھ نہیں چرانا تھا سیکیورٹی کے کتنے افراد ہیں کیمرے کہاں لگے ہیں ہنگامی صورتحال میں بھاگنے کا پہلا رستہ کون سا ہوگا وہ اکاوی نظروں سے سب جائزہ لیتی آگے بڑھتی آئی ایک جگہ سامنے فاتح کھڑا تھا تین لوگوں کے گھروں میں ہاتھ میں گلاس اٹھائے وہ مسکرا کے بے فکری سے کسی بات پہ تبصرہ کر رہا تالیاں ابھی شاید وہاں سے ہٹ جاتی مگر وان فاتح پہ جمی نظروں کے سامنے ایک دم سفیدی چھانے اتنی چمکدار سفیدی کہ وہ ٹھہر گئے ساری آوازیں بند ہو گئی ایک خواب سا منظر ابھرا لکڑی کی سلاخوں والا بڑا سا پنجرا جسے چند لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں کسی جنگل میں درختوں کے درمیان پنجرے کے دروازے پہ تالے پڑے ہیں اور اندر وہ اکڑوں بیٹھے ہیں سنہرے روکھے بال اور چہرے پہ مٹی تھوڑی گٹنے پہ رکھی ہے اور خاموش پاٹ نگاہیں پاتے پہ جمی ہے جو پنجرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے اسی طرح اکڑو مگر چہرہ زخمی لگتا تاشا میرے ساتھ رہو وہ اسے دیکھ کے آہستہ سے کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں میری میں آپ کے ساتھ ہوں وہ بولی تو آواز پھٹی بھٹی سی تھی مزید چھاتی گئی اتنی کے منظر غائب ہونے لگا تالیہ نے چونک کے پل کے جھپکی تو پارٹی کا لان واپس دکھائی دینے لگا فاتح کے ساتھ والے افراد بکھر گئے تھے یا کیا وہ واپس آئی تو دیکھا وہ گلاس لیا اس کے سامنے کھڑا ہے اور غور سے اسے پارٹی کا شور پھر سے کانوں میں سنائی دینے لگا وہ مکمل طور پہ جاگ گئی زبردستی مسکرائی اور سر کو خم دیا توام کو یعنی میرے محترم تم کیا دیکھ رہی تھی پوچھتے ہوئے فاتح نے گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ اسے دیکھا میں وہ کچھ کہہ نہ سکی صبح والی تو ہی بھول گئی اس کا سحر اتنا تھا کہ الفاظ گدمٹ ہونے لگے یوں ہی پارٹی کو دیکھ رہی تھی اچھا مجھے لگا تم کچھ اور دیکھ رہی ہو کچھ غیر ماورائی جو ہم نہیں دیکھ سکتے جیسے کسی دوسری دنیا میں جھانکنا کیا کوئی دوسری دنیا وجود رکھتی ہے توانگو اس کی آنکھوں پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی وہ ہلکا سا مسکرایا مجھے اس دنیا کی زیادہ فکر ہے ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے دوسری دنیاؤں کی مخلوقات خود اپنی فکر کر دیں گی آپ نے کبھی کسی سے درخواست کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ہے کبھی تو ایسا موقع آیا ہوگا وہ پھر سے مسکرایا اور کندھے اچھکائے میرے کوف کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوگی مگر مجھے وان فاتح کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی وہ کسی سے ایسی درخواستیں کرتا ہے نرمی سے کہہ کے وہ بلاس لیے آگے بڑھ گیا سحر ٹوٹا منترسہ ختم ہو تالیا نے گہری سانس لی اور سر چھٹکا کھانا لگایا جا رہا تھا وہ اپنے انعام کی میز ڈھونڈ آگے بڑھ گئی بنتے مراد جس گول میز پہ اس کے نام کا کارڈ لگا تھا اس پہ اس کی نشست کے این سامنے وان فاتح کا کارڈ تھا فاتح البتہ بھی میز پر نہیں آیا تالیا تلخی سے مسکرائی اور کرسی کھینچی پھر ٹھہر گئی کرسی کے قریب گھاس پہ لکیر کھینچی تھی جوتے سے کھینچی گئی یہ لکیر کسی دوسرے شخص پر نظر نہ آتی لیکن وہ تالیہ تھی اس کا کام ہی یہی تھا لکیریں کھینچ کے اپنی یاد دہانی کرنا کہ کس جگہ کھڑا ہونا ہے ایسا پوائنٹ جہاں سے کوئی خاص چیز دکھائی دیتی ہو کے اس نے ادھر ادھر دیکھا. لکیر والی جگہ بھی کسی شخص کے لیے مختص کر رکھی گئی تھی مگر وہ ابھی تک آیا نہیں تھا وہ دھیرے دھیرے لگی. یہاں سے کیا نظر آتا تھا میز کی طرف گھمی تو سامنے وان فاتح کے نام کی کسی خالی تھی کون تھا جو وان فاتح کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا ان سے فاصلے پہ بفے ٹیبل کے قریب اشرا سفید کوٹ میں ملبوس گلاس اٹھائے وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا شاندار لگ رہا تھا اسرا کے جلے بھنے انداز سے بھی اس کی مسکراہٹ نہیں جا رہی میں کسی سوشلائٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اسے اپنے ساتھ پارٹی پہ گیا ویسے بھی فاتح کو اس لڑکی کا ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے اب مجھے بتاؤ میں اسے کیوں ساتھ لائی ہوں ہمیں تو اسے صرف نیلامی کی حد تک مطلب تھا اسرا شدید برے موڈ میں تھی کا کا اس نے مسکرا کے بہن شانے پہ ہاتھ کے دبایا آپ کے شوہر نے جو بکھیڑا پھیلایا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے اس کی ضرورت تھی اسرا کی پیشانی کے بل جھیلے پڑے آنکھوں کی خف کی خفت میں بدلی مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے صرف افسوس کافی نہیں ہے کاکا آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ مجھے پردھان منتری دیکھنا چاہتی ہیں یا آبم کو۔ وہ مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانتے ہوئے سر لہجے میں بولا تو اسرا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا صرف تمہیں ایش میں فاتح کو اس جنون کے ہاتھوں مزید تباہ نہیں وہ غصے میں تھا اور مجھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کہنا پڑا کہ ہم امریکہ نہیں جا رہے ہیں. وہ تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا. وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں وان فاتح صرف وان فاتح سے محبت کرتا ہے وہ زخمی سا مذکورا ہے اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے اس نے اپنے محبوب وان فاتح کو طاقت کی کرسی پہ بٹھانا ہے بس اور اس کام سے روکنے کے لیے آپ کا امریکہ جانا ضروری نہیں ہے ضروری ان کا اس دوڑ سے نکلنا ہے اور یہ کام صرف آپ کر سکتی ہیں وہ کیسے اسرا چونکی ابنگ کے پاس فنڈ نہیں وہ نہ قرض لیں گے نہ عطیہ پہلے وہ مجھ پہ انحصار کیے ہوئے تھے مگر حال ہی میں جو آگ لگی تھی ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا اس کے بعد ان کے پاس پیسوں کی شدید کمی ہو چکی ہے ایسے میں وہ ملاقہ والا گھر بیچنے کا سوچ رہے ہیں واٹ اسرا کے اوپر سے گرا ٹرک گزر گیا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے. سنباؤ کا گھر تین خزانوں والا گھر یہ تو کس نے کہا جس نے بھی کہا غلط نہیں کہا وہ اس کے باپا کی وراثت تھی وہ اس کو عزیز ہے میں اسے نہیں بیچنے دوں گی ایش اسرا کی آنکھیں گلابی ہونے لگی اسر نے گہری سانس لی ایک نظر اعتراف کا جائزہ لیا لوگ اب اٹ اٹھ کے دوسرے کارنر کی طرف آ تھے وہ اسرا کے کان کے قریب جھکا اگر آپ آبن کو اس جنون سے بچانا چاہتی ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آریانہ کی طرح کھونا نہیں چاہتی تو آپ کو میرے لیے اپنے لیے ایک چوری کرنی ہوگی ہاں تم نے فون پہ مجھے کچھ کہا تھا کہ ایسا کچھ چرا کے لانا ہے فاتح سے بتاؤ کیا چیز ہے کیونکہ میں تیار ہوں وہ گردن کڑا کے عظم سے بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں تپیش دیکھ سکتا تھا تالیا کھانے ڈالنے کے بجائے لان کے کونے میں جا کھڑی ہوئی اور کلچ کھولا اس میں ایک موٹے ہیرے والی انگوٹھی پڑی تھی. کچھ دیر پہلے یہ اسرا کی انگلی میں تھی اور اسرا ابھی تک نا واقف تھی کہ یہ وہ ہلکا سا مسکرائی اور موبائل نکال کے نمبر لایا داتن نے پہلی گھنٹی پہ اٹھا لیا تم غلط ہو لانا صابری اگر تمہیں لگتا ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا بھلے تم نے میرے لیے ہی کیا جو کیا مگر میں تمہیں اس لیے فون نہیں کر رہی داتن کہلو لو سنتے ہی وہ مصنوعی خفکی سے تیز تیز بولتی گئی بسکٹوں میں میٹھا زیادہ تو نہیں تھا وہاں سے بے نیازی سے پوچھا گیا پتہ نہیں میں نے کون سا چکے تھے تو آدھا ڈبہ کیوں خالی ہے تالیا نے بے اختیار فون کو گھورا موٹی پھر سے میرے گھر میں بیٹھی ہے مجھے کیا پتا تم نے دیا ہی آدھا ہوگا کلس کے بولی اچھا مجھے معاف کر دو میں نے غلط کیا مگر تمہارے لیے ہی کیا اب بھی نہیں چاہتی کہ تم اس ملون چابی کا پیچھا کرو لیکن اگر تم کرنا ہی چاہتی ہو تو یاد رکھو تمہیں ایگن سے چھٹکارا پانا ہے وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی کسی کا کچھ چراک اس کے کوٹ میں ڈال دو اس کے پاس سے برامد ہوگا تو اس کا اعتبار اور نوکری ختم ہو جائے وہ تمہارا راز نہیں ہاں اسرا کی انگوٹھی کا انتظام کر لیا ہے میں نے ایڈم کی نوکری ختم کروانی پڑے گی آج وہ دبی سرگوشی میں بولی نظریں اس میز پہ جمی تھی جہاں پاتے اور اسرا آ کے بیٹھ چکے تھے اس لکیر والی جگہ پہ پاتے کا سیکرٹری عثمان ہاتھ باندھے آ کھڑا ہوا تھا کھانا کھاتے ہوئے فاتح کے سامنے. داتے نے ایک بات بتاؤ اور ہاں تمہیں معاف نہیں کیا میں نے ابھی مگر اچھا بتاؤ ہم نے جب اس سنگاپوری میئر کو اسکیم کیا تھا تو ایک سیاسی ٹرن ہم نے ٹریکر ذرا مجھے یاد کراؤ کیا ہوتا ہے ٹریکر وہ آنکھیں عثمان سے ہٹائے بغیر بولی عثمان کی شرٹ کا دوسرا بٹن قدرے مختلف تھا اتنے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کے ہی بتا سکتی تھی کہ وہ بٹن کیمرہ کس کی کوالٹی کا تھا چیکر چیکر بنیادی طور پر ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موبائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا پین کیمرے وغیرہ آن کر کے کسی سیاستدان کے پاس نجی محسلوں میں جا بیٹھے ہیں اور سیاستدان ٹھہرے کے شوباز قسم کے لوگ ان کو بولنے کا شوق ہو. موضوع کو خاص سمت موڑو اور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے پہ مجبور کر دو جیسے بچے اپنے دوستوں میں بری زبان استعمال کر لیتے ہیں مگر کبھی نہیں چاہتے کہ والدین کو پتا چلے تو so سیاستدان اپنے دوستوں میں وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتا ہے جو وہ عوام یا میڈیا کے سامنے نہیں کرتا اس کی ویڈیو میں سے ایک عد فکرے کی چھانتی کرو اور یوٹیوب پہ لگا دو کسی بھی سیاستدان کے کی کیریئر کو ایسی ٹریکر ویڈیو سے اچھا خاصا نقصان تو سیاستدانوں کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ہر انسان غلطی کرتا ہے تالیہ مگر ہماری غلطیاں پرائیویٹ ہوتی ہیں اور سیاست دانوں کی غلطیاں پبلک مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو فاتح کا سیکرٹری شاید فاتح کے لیے نہیں اشر کے لیے کام کرتا ہے وہ اس وقت خود ٹریکر بنا ہوا ہے گھائل غزال کے پیچھے بھی اشر تھا اس کے پیچھے بھی روکا۔ وہ دلچسپی سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی تو یہ تھا پارٹی کا مقصد انٹرسٹ تالیا یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اس کی فکر چھوڑو تم ایڈم کا بندوبست کرو زیادہ حکم نہ چلاؤ میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے میں تو بس میری بچی یہی بتانا چاہتی تھی کہ بسکٹ میں میں نے ڈائٹ شوگر کی جگہ اصلی شوگر ڈالی ہے کیا تالیہ کے چودہ تبق روشن ہو گئے فون کان سے ہٹا کے دیکھا یا اللہ تمہیں اندازہ ہے میں نے کتنے کھا لیے اوف اتنی کیلریز تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے چکھے تک نہیں مگر تالیا غصے سے بول رہی میں ریانا صابری تمہیں اپنی حلال اور حرام دونوں کی کمائی سے آ کرتے ہیں بات مت کرنا بک لے سے, سے فون رکھا تھا اف آج ان کیلریز کو برنڈ کرنے کے لیے زائد ورک کرنا پڑے گا اف اف میز پہ تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جا رہا تھا خوشگیاں جاری تھی تالیا کھانا لے کر آئی تو سب کسی بات پہ ہنس رہے تھے جو یقیناً فاتح نکلی تھی اور یقیناً اسے عثمان کی, کی کیمرے نے محسوس کر دیا تھا سب کو سیلفی کے لیے متوجہ کیا وہ بھی پلاسٹک کی گڑیا کے انداز میں مسکراتی رہی اور اشر نے سیلفی اتاری سب واپس باتوں میں مصروف ہو گئے تو اشر مسکرا کے آبنگ کی طرف چھپا ابھی ابھی اسی صحافی لڑکی نے وہ ساری خبر ٹویٹ کر دی ہے پوری کیس رپورٹ بنائی ہے میرے کسی پرانے دوست تک کا انٹرویو سے شامل کر لیا ہے پاتے نے گہری سان برا ہوا او آبنگ جیسے مجھے اندازہ ہی نہیں کہ وہ نوکری جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس آئی ہوگی مگر آپ نے اس کو ایسا جواب دیا ہوگا کہ اس نے غصے میں آ کر خبر بریک کر دی رپورٹرس کو لگتا ہے وہ سیاستدان کو تپاتے ہیں اور جواب گلواتے ہیں مگر سیاستدانوں کو رپورٹرس کو تپانا زیادہ اچھا آتا ہے اس کے قریب جھکے بظاہر مسکرا کی کے کہہ رہا تھا پاتے میں چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے سر ہلایا جیسا کہ میں نے کہا برا ہوا پھر منہ میں ذائقہ گھلا تو خوشگوار حیرت سے دیکھا کھانا بہت اچھا ہے جی ملواتا ہوں آپ کو شیف اشر نے ایک دم چٹکی سے رملی کو اشارہ کیا جو فوراً سر ہلا کے آگے بڑھ گیا اسر نے دبی دبی سی مداخلت کی شف کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اشر نے انسنا کر دیا فاتح اب شوق سے کھا رہا تھا تالیا کھا کم رہی تھی سب کے تاثرات زیادہ پڑ رہی تھی غور سے خاموشی سے پھر پل گھر کو گفتگو میں وقفہ آیا تو وہ کھنکاری فاتح صاحب مجھے سیاست کی اتنی سمجھ تو نہیں جتنی اس میز پہ بیٹھے دوسرے کو ہوگی بلند آواز اور مضبوط لہجے میں بات کا آغاز کیا تو تمام افراد کھانا جاری رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے مگر کیا یہ سچ نہیں کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے کیا آپ کو تھوڑا سا زیادہ شاطر نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ غلط لوگوں پہ بھروسہ کر کے دھوکا نہ کھائیں تمہارے خیال میں انسان کی پہچان رکھنا اور شاطر ہونا بہت ضروری ہے تاشا تالیہ اشر نے تصدیق کی مگر کسی نے نہیں سیاست دان کے لیے تو بہت ضروری ہے سر گھاگ اور شاطر ہونا فاتر مدھم سمجھ کر آیا سیاست دان کے لیے ہاں مگر لیڈر کے لیے ویژنری کے لیے جانتی ہوں کیا ضروری ہے نظریں تالیہ کی آنکھوں پہ تھیں ایک مقدس کوز کا ہونا نظریہ اور اصولوں کا ہونا مجھے انسانوں کی پہچان یا شاطرپن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ایک کاز ہے کہ مجھے اپنے ملک کو صوفیہ رحمان جیسے چوروں سے پاک کرنا ہے تمہیں لگتا ہے کہ میں گھاگ نہیں ہوں اور لوگ مجھے دھوکہ دے کے چھوڑ جاتے ہیں مگر میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں صبح والی توہین بھلائے وہ بے خود دیکھنے لگی میں جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہوں تاشا وہ کہتی ہے کہ جو لوگ میرے کوس کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک میرے ساتھ رہیں گے اور جو دھوکے باز غیر مخلص بدیانت لوگ ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑتے جائیں گے جیسے چھلنی سے کنکر چھن جاتے ہیں وہ لمحے بھر کو بالکل لاجواب مگر پھر کھنکاری مگر تب تک تو وہ لوگ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گے یہ سوچا کبھی آپ نے وہ مجھے اس لیے نہیں چھوڑ جاتے کیونکہ میں سادہ ہوں اور وہ مجھے دھوکا دے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نہیں وہ لکمہ چبانے کو رکا اور پھر دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی لوگ میرے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی سے آتے ہیں کسی کا مفاد خود ورث ہوتا ہے کسی کا بے ورف جب وہ وہ مجھے اور میرے نظریے کو نہیں بدل لیڈر بننے کے لیے شاطر ہونا ضروری نہیں ہوتا نہ جھکنے والا کردار ہونا ضروری ہوتا ہے اشر صاحب گفتگو کو مخل رملی کی آواز نے کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہو وہ ایڈم اور ایک ادھیڑ عمر فقار فالی عورت کو لا رہا تھا عورت پرسکون اور سادہ لگتی تھی البتہ ایڈم خفیس زدہ نظر آ رہا تھا ماں کو ان لوگوں سے ملوانی کی کیا ضرورت خام خواہ کی شرمندگی बगर तालिया देख सकती थी कि रमली ने एडम को वहीं खड़ा किया जहां कुछ देर पहले उस्मान खड़ा था. कल को वान फाते की कोई ट्रैकर वीडियो रिलीज हुई तो फोटोग्राफर्स में इस एंगल पे कौन खड़ा नजर आएगा एडम यानी इल्जाम एडम पे लगाया जाएगा वाह तलसी से सर झटका अच्छा ये खाना एडम की वालदा ने बनाया है असरा ने हैत से अशर को देखा था वो मुस्कुराया और एडम की माँ को میں آپ لوگوں سے مسز محمد کا تعارف کروانا چاہتا تھا کیونکہ ان کو نوکری کی ضرورت ہے اور ان کا کھانا آپ چکھ ہی چکے ہیں میری سفارش بھی ساتھ ہوگی فاتح ابھی تک چاول کھا رہا تھا قدرے بے نیافا بس مسکرا کے ایک دفعہ دیکھا پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا دوسرے افراد نے سر ہلا کے توصیفی کلمات کہی اسرا نے بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کی تالیہ البتہ دلچسپی سے آدھی گھوم کے اس کی طرف متوجہ ہوئی میں اپنے دوستوں میں پتہ کروں گی کسی کو ضرورت ہوئی تو پہلا نام آپ کا تجویز کروں گی مسز محمد کھانا واقعی بہت اچھا ہے ایک نظر قدرے خفیز سے کھڑے ایڈم کو بھی دیکھا آپ کا شکریہ میڈم عورت سادگی سے مشکور ہوتی نظر ہے ایڈم کے بھی بس دو دن رہ گئے نوکری کے آگے کیا ارادہ ہے تمہارا ایڈم اشر نے نرمی سے پوچھا وہ ایڈم کے وہاں کھڑے ہونے کے دورانیہ کو بڑھانا چاہتا تھا تو بات کو تول دے رہا تھا سر میں نوکری ڈھونڈ رہا اور اگر نوکری نہ ملی تو میرے والد اسٹور پہ کام کرتے ہیں وہاں بیٹھ جاؤں گا پھر وہ نظریں جھکا کے متانت سے بولا سٹور میں بیٹھنے سے تو تمہارے مستقبل کی روشن ہونے کا کوئی امکان نہیں اشر ٹیک لگائے افسوس سے بولا تو کار والی عورت بولو ایڈم کا مستقبل بہت روشن ہے اشر صاحب اور یہ آپ کو کیسے پتا تالیہ نے دلچسپی سے گفتگو میں مداخلت کی ایڈم کے ساتھ اس کے تایا کی دعائیں ہیں ابھی وہ اتنا بول پائی تھی کہ ایڈم نے ہڑ کے اسے دیکھا نہیں ماں اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے سامنے نہیں گھبرا کے آنکھوں میں منت کی مگر ماں سب کو متوجہ دیکھ کے بات جاری رکھے ہوئی تھی ایڈم کی تایا اس کے لیے بہت دعا کرتے تھے ان کو سچے خواب بھی آتے تھے انہوں نے مگر ایڈم کی آنکھوں کی منت دیکھ کے وہ چپ ہو گئی کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے ایڈم کے بارے میں تالیا نے چونک کے بات رکھ دی ایبو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سادگی سے گویا ہوئی جی میڈم جب یہ بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھا بتایا نہیں کبھی بس ہر وقت دعا کرتے تھے کہ یہاں پہ ایڈم نے ہماری شرمندگی کی آنکھیں بند کر دی کہ ایک دن آئے گا جب ایڈم محمد کو اللہ تعالی زمین میں مقصن خزانوں کے راز بتا دے گا اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اس میز پہ چند ممبرز پارلیمنٹ اور سینیٹرز اپنی بیویوں کے ہمراہ بیٹھے تھے عثمان رملی جیسے مضبوط نوکریوں والے لوگ بھی پیچھے کھڑے جن کی عام لوگ سیاستدانوں سے ایک ملاقات کے لیے منتیں کرتے تھے ایسے طاقتور لوگوں کی میز پہ, پہ پہلے تو خاموشی چھا گئی پھر اگلے ہی رمی زور کا کہکا بلند ہوا فاتح بھی ہنسا تھا اور ایڈم شرم سے زمین میں گڑ گیا سب نے اس بات کو انجوائے کیا تھا آمین کہہ تھما تو تالیہ کی آواز گونجی میز پہ ایک دم خاموشی ہوئی تمام گردے نے اس کی طرف مڑی اور وہ ایڈم کی ایبو کو دیکھ رہی تھی صرف وہ نہیں ہنسی تھی. حوصلہ افزا انداز میں مسکرا کے ایبر سے کہہ رہی تھی ایڈم نے بے یقینی سے نظر اٹھائی اس سے لگا تالیہ نے تنز کیا ہے مگر اس کا چہرہ سے پاک لگ رہا تھا آپ میرے معذرت دوستوں کے کہکو کا مگر یہ ایسا ناممکن بھی نہیں ہے مسز محمد اس دنیا میں اگر لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں تو وہ سچ بھی ہو سکتے ہیں اب اشرد صاحب کے دادا کو ہی لے لیجیے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ کی پتی کا کام کرتے آٹھ بائی دس کی چھوٹی سی دکان تھی اور اب ان کا گھر دیکھیں اشر اور اثرت دونوں کے ماتھے پہ ایک جیسے بل پڑے سینیٹر کو لے لیجیے ان کے والد بچری کے محکمے میں میٹر تھے یہ پارلیمنٹ لائی کنوی صاحب بیٹھے ہیں جن کا کہا سب سے اونچا تھا یہ جوانی کے دنوں میں اخبار بیچا کرتے تھے وہ بھی سائیکل پہ خود اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں اور اب یہ انہیں اخباروں کی سرخیوں میں آتے ہیں اور وان پاتے کو ہی لے لیں. نظریں گھما کے فاتح کو دیکھا جو دوسروں کی طرح بھوے اکٹھے کی دیکھ رہا تھا ان کے والد وکیل تھے معزز تھے خوشحال تھے اور عزت زندگی گزارتے تھے فاتح نے برہمی سے فکرہ مکمل کیا مگر طالیہ نے بات جاری رکھی ان کے والد وکیل تھے معزز اور خوشحال تھے مگر کافی شاطر اور گھاک بھی تھے لوگوں کو خوش رکھتے تھے مگر فاتح صاحب ایسے نہیں ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے کردار اور کدکت آئین اس کے باپ کی وراثت نہیں اس کی اپنی قسمت اور محنت کرتی ہے وہ اٹھی اور کرسی پیچھے کی سب اس کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے پہلو بدل رہے تھے مگر کسی نے جواب دینے کی زحمت نہیں میں چلتی ہوں دعوت کا شکریہ اشر صاحب پھر ٹہری اور اسرا کو مخاطب کیا آپ کی کرسی کے ساتھ ایک انگوٹھی پڑی ہے کیا آپ کی ہے اسرا جو خفا لگ رہی تھی چون کی گردن گھمائی گھاس پہ انگوٹھی سامنے ہی دمک رہی تھی سر جھٹک کے اسے اٹھایا اور بادل نہ بولی تھینک یو تالیا تالیا نے بھی ایک مصنوعی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پرس اٹھائے آگے بڑھ گئی ایڈم یک تک اسے دیکھ رہا تھا. ان سارے مصنوعی اونچے طاقتور لوگوں میں ایک وہی قدرتی سی لگی تھی ایک اس کی ڈھال بن کے آ اور جیسے اس کو کسی کوموڈو ڈریگن سے بچا لے گئی ہو. اب وہ چلتی ہوئی لان میں آگے جا رہی. میز پہ اشر نے مسکرا کے کوئی اور بات چھیڑ دی مگر ایڈم ادھر ہی دیکھ رہا رستے میں وہ عثمان سے ٹکری مگر سنبھل گئی عثمان نے معذرت کی تو وہ ارسو کے کہہ کے آگے بڑھ گئی تب ایڈم کو یاد آیا کہ اس کی کار تو فاتح کے گھر کھڑی تھی وہ گھر کیسے جائے گی وہ اجازت لے کے اس کی طرف بھاگتا آیا وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی سڑک کنارے سرخ لباس کلچ میں اٹھائے خاموش دم گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا تو انگلی سے اشارہ کیا یعنی ادھر آؤ. کوئی روگ سا تھا جب وہ دورہ چلایا جی چالیا اس کے دھوکے جھوٹ سب بھول کر یاد رہا تو صرف یہ کہ وہ ڈھال بنی میں نے بیگم کے ساتھ آئی تھی میری کار میرے گھر پہنچا دی چابی اس کی طرف بڑھا کے تحقوں سے بولی تبھی ایک لگژری کیب سامنے آ رکی باوردی ڈرائیور نے باہر نکل کے دروازہ کھلا تو ایڈم نے سے چابی تھام اور تالیا کار میں سوار ہو گئی. اس کے انداز میں سب چہانا تھا مگر ایڈم کو آج لگا کہ اگر وہ ذرا سا کھچے تو اندر سے ایک عام مڈل کلاس لڑکی نکلے گی وہ اسی طرح سے یک تک دیکھے گیا یہاں تک کہ کار دور نکل گئی میں نے یہ سب کہہ دیا ان سے وہ وان پاتے تھے ملیشیا کے محبوب وان پاتے لوگ ان کے قدموں میں رول جانے کو تیار رہتے ہیں اور میں ذرا سی تمہم برداشت نہ کر سکی رنگت سرخ ہو رہی تھی اور آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھیں پسند تو کرتی ہوں میں ان کو سب کرتے ہیں ہاں نہیں ہوں میں ان لڑکیوں کی طرح مگر میں بھی تو چوری کی نیت سے آئی تھی پھر ان کو نراض کرنے کی کیا ضرورت تھی ساری عمر کے لیے ان کو خود سے ناراض کر دی اب تو وہ مجھے شدید ناپسند کرنے لگیں گے اپنے سر پہ اس نے بے برسی سے چپ لگا وہ وانڈ فاتے تھے تالیاں ان کو روز ایسی ہی لڑکیاں ملتی اتنے اور زیادہ اکڑنے کی کیا ضرورت خاموشی سے برداشت کر لیتی اف تم نے کس کو ناراض کر دیا مگر وہ مجھے حد تک سے دیکھ رہے تھے. اندر کی لڑکی نے لی اور میں پڑتا تھا اس نے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی میرے زسرا آنے والی ہوں گی مگر دل ابھی تک کرلا رہا تھا اور احساس توہین سے کان ہنی طرف پڑ رہے تھے وہ ایک قلعہ نما بلند و بالا گھر تھا جس کے چاروں طرف وسیع سبزادار پھیلے تھے لان کے کونے میں ایک اونچا ٹیلا تھا جس پہ لکڑی کی گول کے نبی بنی تھی لکڑی کی ستونوں کی مدد سے کھڑی اونچی چھتری جس کے نیچے کرسیاں بچھی تھیں اور وہاں بیٹھے افراد نشیر میں جاتے سبزہ زار اور دور واقع قلعے کا دل فریب نظارہ کر سکتے تھے گھاس پہ چرتے ہرن ایک طرف ٹہلتا کتا بھاگتے پھرتے خرگوش غیر وہاں قدرتی حسن کو بکھیرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی. یہ اشر محمود کے والد محمود بن عزیزی کا گھر تھا جو اشر کو ترکے میں ملا تھا اشر اس وقت کے نفی کی کرسی پہ بیٹھا تھا اور سامنے ایک سرمئی سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر گورا چٹا چینی شخص بیٹھا اشر خاموشی سے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا جو فون پہ ہدایات دے رہا تھا خدا کی اسٹوری کل تو کیا کسی بھی دن پرنٹ نہیں ہوگی جیسا میں نے رات میں کہا تھا ویسا ہی کر ایک مک کے پیچھے ہم اپنے اخبار کو قانونی کیسز کی طرف نہیں ہم نے ایک نسل پرست ایشو کو اٹھایا تو حکومت بھی ہمیں پیک نہیں کرے گی پھر موبائل بند کر کے میز پہ ڈالا اور مسکرا کے سامنے بیٹھے عشر کو دیکھا میں مزید تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ایش آپ نے رات کو یقین دہانی کروا کے میرے لیے سب کچھ کر دیا تھا اب میرے کچھ کرنے کا وقت ہے کہہ کہ کے اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ایک فائل میز پہ رکھی یہ ٹورزم ملیشیا کے اشتہاروں کی تفصیلات ہیں جو کل سے آپ کے اخبارات کی زینت بنیں گے بادل زور سے گرجے اور پل بھر میں ٹپ ٹپ کر ترے برسنے لگے یہ حکومتی اشتہار ہے اور میں اپوزیشن میں ہوں جانتا ہوں لیکن میرے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں چینی صاحب مسکرایا اور پائل کے صفات دلچسپی سے بلکنے لگے اشر نے گردن مور کے دیکھا بارش تراتر برس رہی تھی اور کینوپی کی چھاتا کے کناروں سے پانی نیچے لڑک رہا تھا میرا خوبصورت ملیشیا وہ سرتائش سے دیکھ کے مسکرایا اور یہ ملک میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا روزانہ کی بنیادوں پہ آدھے صفحے کے اشتہارات وہ بھی فرنٹ پیج پہ زبردست اثر اخبار مالک نے خوشگوار حیرت سے ابرو اٹھائے. اور یہ سرکاری اشتہارات ہیں پیسہ سرکاری خزانے سے جائے گا کسی کو میرے اور آپ کے تعلق پہ شک نہیں ہوگا وہ بینچ کی پشت پہ بازو ہلا اطمینان سے بتا رہا تھا لیکن آپ کو اب ایک کام اور بھی کرنا ہوگا چینی صاحب نے چونک کے اینک کے پیچھے سے آنکھیں اٹھائیں اور وہ ہے جس صحافی نے خبر لگانی چاہی تھی اس کو نوکری سے نکال دیں وہ کیوں اخبار مالک ٹھٹک گئے کیونکہ کل کو وہ اگر کسی دوسرے اخبار کا رخ کرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے یہ سب صرف اور صرف اپنی چینی مالک کے خود کو نوکری نکالنے کی وجہ سے کیا ہے تاث مسکرا کے ہلکے سے شانے اور تو چینی صاحب کے تنہے صاحب ڈھیلے پڑے اور ہونٹ مسکراؤ میں سمجھ گیا اشر نے دوبارہ سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا پتھریلا قلعہ بارش میں بھیگتا جا رہا سارے جانور چرن پرن چھپ گئے تھے تنہا نے موسم ٹھنڈا کر دیا تھا مگر وان فاتح کے پھر بھی ہلکا اے چل رہا تھا جیسے ہر وقت ہر جگہ ملیشیا میں چلتے رہتے ہیں کھڑکی کے ساتھ اونچی شہانہ کسی پہ اچا بیٹھے تھے روایتی لمبی سفید قمیض پہنے نیچے نیلا اسکرٹ جسے باجو کرنگ کہتے تھے باجو قمیص اور کرنگ اسکرٹ کندے پہ سلک کا اسٹول تھا بال جوڑے میں تھے وہ مسکرا کے تالیا کو دیکھ رہی تھی جو اپنے ایزل اور کینوس سامنے سیٹ کیے کھڑی تھی اونچی پونی باندھے وہ برش کا پچھلا کنارا لبوں میں دبائے تنقیدی پرسوچ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہے ایک منٹ پھر برش رکھ کے آگے آئی اور کسی ماہر اسٹائلسٹ کی طرح اسرا کا دوپٹہ کندھے پہ درست کرنے لگی اپنی شرٹ سے بروچ اتار کے سٹول بروچ کے ذریعے اسٹرہ کے کندے کے ساتھ نتی کیا آپ کسی دوسرے کا زیور پہنا برا خیال کر نہیں کرتی اس سوال پہ اسٹرہ مسکر آ دی یہ بروچ بہت خوبصورت ہے یعنی برا خیال کرتی ہے مگر ابھی تکلق میں برداشت کر لی آپ کا پورٹریٹ بہت خوبصورت ہوگا میسیز اسٹرہ مجھے نیلامی کے دیر درجن کارٹ بھی دیجئے گا کیونکہ میں چند ملکی اور غیر ملکی آرٹ کلیکٹرز مدو کرنا چاہوں گی جو ویسے تو شاید وان پاتے کا نام سن کر بھی نہ آئے مگر میرے کہنے پہ آ جائیں کنکھیا سے پاتے کو دیکھ کے اونچا سا بولی جو تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا سیاہ سوٹ، تائی میں ملبوس بالوں کو دائیں طرف پیچھے کر کے جمائے پارٹی آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا اپنے نام پہ ایک اچتی نگاہ اس طرف ڈالی جہاں اونچی سنہری پونی والی لڑکی قدرے خپکی سے اصرا کا اسٹور جوڑتے ہوئے کہہ رہی جیسے اس کو پرواہ دی سر جھٹک وہ آگے بڑھ گئے مسز اسرا اگر آپ برا نہ منائیں تو وہ پیچھے ہوئی اور پھر سے تنقیدی نظروں سے اسرا کا جائزہ لیا موتیوں کے بجائے ڈائمنڈس پہنے موتی آپ کو سیاسی بیوی کا لک دیتے ہیں جو کہ آپ ہیں مگر میں مسز فاتح کا پورٹریٹ نہیں بنانا چاہتی میں مس اسرا محمود کو پینٹ کرنا چاہتی ہوں جو ایک وکیل ایک ماں اور ایک بیوی کے علاوہ بھی اپنی پہچان رکھتی ہیں آپ وہ جولری پہنے جو بطور ایک عورت آپ نے سب سے زیادہ دل سے خریدی جو اسرا نے اسرا کو تحفے میں دی ہو اس کی بات پہ اسرا چونکی بات دل کو لگی تھی وہ مسکراکی میں سمجھ گئی کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بٹ گئی فاتح لانچ سے ملحقہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کا ناشتہ تیار تھا اسرا کے اٹھتے ہی تالیاں میں ذرا ہاتھ کہہ کے لانچ کے کونے میں بنے گیسٹ باتھ روم کی طرف چلے گئے دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئے. فون نکالا ہینڈ فری نتی کر کے کانوں میں پھر بھی چینی سے اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں اسرا کے بروچ میں نس نینو کیمرہ وہ سب دکھا رہا تھا جو اسرا دیکھ رہے کمرے میں داخل ہونے کا انداز پھر کیمرا آگے بڑھتا گیا لاکر کے پاس ٹھہر جانا اسرا کا ہاتھ سامنے آیا لاکر کے پہیے کو مخصوص نمبروں پہ گھمایا تالیا نے ان کو زبان یاد کی وہ ویڈیو کلیئر تھی لاکر کا دروازہ کھل گیا اب سارا لاکر سامنے تھا اسرا یا مایوسی پھیلنے لگی وہ ہینڈس بھی گھوما تو فاطر سامنے آئی وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے آیا تھا چہرے سے نہ خوش لگتا تھا پیچھے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے تم ناشتہ نہیں کر رہے یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں منڈلاتی رہے گی اس کو فارغ کرو مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے اندھیر باتھ روم میں کھڑی تالیہ موبائل کی روشن سکرین پر فاتح کا خپا چہرہ دیکھ سکتی کیا میں تمہارے سیاسی دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں وہ تمہاری نئی کاروباری دوست ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کا اپنا گھر یوں منڈلانا پسند نہیں آیا کیا یہ وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے تالیہ کا دل زور سے دھکا اشر نے معلوم کروایا ہے اس کی اچھی ریپوٹیشن تم نے اس کو ایک شیخ پہ نہیں سنا وہ تک اس سے واقف تھی اور پسند کرنے لگا ہے میں یہ سب اسی کے لیے تو پھر یہ سب ایش کے گھر کرو مجھے اس کا اپنے گھر میں گھومنا پھرنا پسند نہیں آ رہا کچھ عجیب ڈس آنےسٹ سا ہے اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے کھٹک رہا وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا اشرا کے سانس چند دن کی بات ہے پھر ہم نے کون سا ملیشیا میں رہنا ہے جو ہم ملیشیا سے کہیں نہیں جا رہے ہیں اسرا وہ سختی اور درستی سے بولا نظریں اسرا پہ تھیں کیمرے پہ تالیہ کو اس کی نظریں خود پہ محسوس ہوئی اشرا کی باتوں سے نکل آؤ میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اس جد و جہد میں اگر اب میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے آریانہ کو بے مقصد ضائع ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے فاتح کی اسرا باہر آ رہی تھی اور تالیاں نے جلدی سے ہینڈس ٹھیکانا سے نکالی تھوڑی دیر بعد فاتح ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہا تھا دروازے کھلے تھے اور سامنے لانچ میں ایزل پہ برش چلاتی تالیاں دکھائی دے رہی تھی کاکا مرکزی دروازہ کھلا اور مانوسی آواز آئی جہاں بدبنی بنی اسرا مسکرائی وہیں تالیاں مراد کے اندر تلخی سی پھیل گئی مگر بنا اثر یہ پینٹ کرتی رہی عصر اندر داخل ہوا مسکراتا ہوا پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کوٹ کالبن کار میں چھوڑایا تھا دور بیٹھے فاتح نے بس ایک نظر اٹھا کے اس کے سلام کا جواب دیا اور سوپی پینے لگا البتہ مسکرا کی متوجہ ہوئی تھی. آؤ ایش میں تمہیں ہی مس کر رہی تھی وہ آگے آیا اور تالیا کو دیکھ کے خوشگوار حیرت سے رکھا چی تالیہ السلام علیکم برش کرتی تالیہ نے کے کینوس پہ جمائے والے کو سلام کہتے سر کو جنجس عصر نے اس کا انداز غور سے دیکھا مگر ایسے نہیں وہ اسرا کے سامنے کچھ سی پہ آ بیٹھا اور متفکر کر انداز سے بات چلی میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی آپ کے ساتھ یتیم خانے میں کل کسی نے بدتمیزی کی اسرا نے سو سے سر جھٹکا ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک ذہنی معذور بچہ تھا جیسے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا برش کرتی لڑکی کی ہرنی جیسی آنکھیں چونکے سے طرف گھومیں ساری دنیا تھم سی گئی مگر اس نے کیا کہا تمہیں کاکا اشر ہنوز فکر مند تھا پتا نہیں کچھ اور فول بول رہا تھا کوئی شکار بازو میں سے آ کر میرا شوہر مجھ سے چرا لے جائے گا تو میں اسے گھر میں نہ داخل ہوگی سوپ پیتا پاتے ایک دم ہنس دیا تو के بھی جھینک کے مسکرا لی اشر کے ابرو تہیر سے بھینگ گئے اور تالیا مراد اس کا سانس تک رک چکا وہ بالکل شل کھڑی آبنگ آپ ہنس کیوں ایسی لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ شکایت انداز میں سر اٹھا کے دور بیٹھے فاتح سے بولا تو وہ دوبارہ سہن گیا تمہیں ایسی باتوں پہ کب سے یقین آنے لگا ایش نان سینس بس کے سر جھٹکتے چمچ میں سوکھا گزشتہ رات کی لڑائی کا شائبہ تکنا کیا آپ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے وان فاتح کے لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں وہ ایک دم بولی تو فاتح نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اصرا اور بھی اسے دیکھا دنیا بہت عجیب ہے اور یہاں سب ممکن ہے تاشا لیکن یہ تو کوئی فراڈ لگ رہا ہے نو you know, اکثر لوگ اس طرح دوسروں کا ہاتھ روک کے ان کے بارے میں پیش گوئی کر کے پیسے بٹورتے ہیں سنجیدگی سے اسے دیکھ کے جواب دیا اور سوکھ کی طرف متوجہ ہو گیا آپ ان باتوں کو مانتی ہیں اشر کے استفسار پہ وہ چونک پھر شانیاں چکا کے برش اٹھا لیا نہیں کسی کو سچے خواب نہیں آیا کرتے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بس ترقی سے کہہ کے وہ پینٹ کرنے لگ اسرا اسی طرح واپس مسکراتا مجسمہ بدھ گئی اور اشر گہری سانس لے کر اٹھ گئے تمہارے تاثرات سے لگ رہا ہے تم نے خبر کو رکوا دیا ہے اشر اس کے پاس میز پہ آ کے بیٹھا تو وہ سوپ میں چمچ چلاتے ہوئے بے نیازی سے پوچھنے لگا آپ نے مجھے انڈر میٹ کیا تھا ابنگ کیا دیا تم نے اخبار کے مالکوں کو اپنے بزنس کے شیئرس کم قیمت میں فروخت کیا یا اخبار کے شیئرس کی قیمت بڑھوانے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں کوئی چال چلی یا yeah, نے سمجھ ساتے سر ہنا اشتہار اشتہار دیے تم نے سیاست دانوں کو جب بھی کسی چینل یا اخبار میں کوئی خبر لگوانی یا رکوانی ہوتی ہے وہ ان کو اشتہارات دے دیتے ہیں جو قومی منصوبوں کے ہوتے ہیں ان کا پیسہ قومی خزانے سے اخبار مالک کو جاتا ہے سیاست دان کو صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں اور جہاں اخبار عام طور پہ ایک ڈالر کا اشتہار لے گا وہاں سیاست دان پچاس ڈالر کے اشتہار پہ دستخط کر. اخبار مالک کو ایک کی جگہ پہ پچاس ڈالر ملیں تو وہ وہی کرے گا جو سیاست دان کہے گا مان لیجئے کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے وہ فاتح کے قریب چہرہ کر کے سرگوشی میں بولا مسکراتی شاطر آنکھیں فاتح پہ جمی آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور ملیشیا کو جوان خون کی ضرورت ہے فان فاتح نے سب کا پیالہ پڑے کیا اور نپکن سے ہوں تھپ تھے جب میں لا اسکول میں تھا تو ہمارا کریمنل لا کا ایک پروفیسر تھا. بوڑھا ٹھگنا سفید والوں والے ساری عمر اس نے قانون پڑھنے پڑھانے میں گزاری پھلوں والی پیٹ اپنے قریب کرتے ہوئے فاتح مسکرا کے بتانے لگا وہ کہتا تھا جب لوگ جرم کرتے ہیں نا تو ان کو ان کا جرم نہیں پکڑاتا ان کو ان کا خوف پکڑواتا ہے وہ خوف جس کے ہاتھوں وہ جرم کو ڈھانکنے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کور اب اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے اشر کے تاثرات بدلی آنکھوں سے بھر ہوئی جھلکی کسی تنظیم سے نوجوانی کے دنوں میں وابستگی کوئی جرم نہیں ہے تو پھر تم اس کو اس طرح کور کر کے جرم کیوں بنا رہے ہو ایش وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا تھا اشر پر بھر کو سن رہ گا اگر تم اس خبر کو چلنے دیتے اور اس کو لاپرواہی سے ہنس کی اڑا دیتے اور قوم سے اس پہ معذرت کر لیتے تو تم لیڈر بن سکتے تھے لیکن تم نے خود ہی ایک معمولی چیز کو جرم بنا دیا تم نے اخبار کے چینی مالک کو اپنی کمزوری تھما دی اور اب وہ جانتا ہوگا کہ تم سے مزید کام کیسے نکلوانے ہیں تم نے یہ گیم بزنس مین کی طرح کھیلی اوہ ایش افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پھل کی کاش منہ میں رکھی اشر کی رنگت متغیر ہوئی آنکھوں سے جھلکتا غصہ بھرتا گیا آپ میرے ساتھی کیوں کر رہے ہیں کیا وہ لاتال کی اور بے نیازی سے کندھے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور سیل فون اٹھا لیا منہ میں پھل چباتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند اور لانچ کی طرف گیا فاتح لاؤنج سے باہر کھلتے دروازے پہ رکا اور ایک لمحے کے لیے ایک خود بے اختیار لمحے کے لیے اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا وہ اونچی سنہری پورنی ٹیل والی لڑکی گردن ترچھی کیے نظرے کے کینوس پہ جمائے اس پہ برش پھیر رہی تھی فاتح آگے بڑھ گیا اسی پر تالیہ نے برش روکا اور گردن ذرا موڑی تو باہر نکلتے آدمی کی پشت دکھائی دی تالیہ نے واپس اسرا کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑکی کے باہر کا منظر دکھائی دیا وہ آگے بڑھ رہا تھا اور چتری اٹھائے ایڈم ساتھ تھا بارش ابھی تک برسے جا رہی تھی ٹپ وقت کی سوئیوں کی طرح شیشوں سے بھکی تکون عمارت بھی بارش میں بھیگ رہی تھی اس کے اندر بنے مال میں گاہکوں کا رش اور معمول کی رونق لگی تھی مال سے چند منزلیں اوپر آفس سٹورز بنے تھے جن میں سے ایک پہ باریشن نیشنل کے ورکرز اور سیاستدان اپنے معمول کے مطابق کام نمٹاتے دکھائی دے رہے تھے فاتحس میں میٹنگ میں تھا اور بیکار سا باہر بیٹھا تھا صبح صبح تالیہ کی باتوں نے مزید الجھا دیا تھا مگر اس وقت زیادہ بڑی کشمکش ماں کی طرف سے ڈالی گئی تھی ماں نے عجیب مطالبہ سامنے رکھا تھا جس کو فاتح کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی ایڈم فاتح کا پولیٹیکل سیکریٹری عثمان چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو وہ فوراً سیدھا کھڑا ہوا جی سر جاب کے آخری تین دن رہ گئے تھے اور وہ عثمان سے کسی قسم کی آفس پالیٹکس میں نہیں الجھنا چاہتا تھا میں گھر جا رہا ہوں والدہ کی طبیعت خراب ہے اس نے بازو پہ رین کوٹ فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا خلاف خلافی معمول نرمی سے بتا رہا تھا مسفر آئے تو تم ان کو یہ لسٹ دے دینا وہ اگلی میٹنگ سنبھال لیں گی مجھے گھنٹہ لگ جائے گا اچھا شورٹ سر آپ جائیں ہم دیکھ لیں گے اس نے لسٹ تھامی تو عثمان تھینکس کہتا اجرت نے مڑا پیچھے سے ملازم کافی کے کپ ٹرے میں سجائے لا رہا تھا ایک ہاتھ سے موبائل پہ ٹائپ بھی کر رہا تھا ایڈم بکلا کے دھیان سے چیخا مگر ٹکر ہو گئی کافی الٹ گئی موبائل بھی دور جا گرا گرم گرم مایا آسمان کے اوپر جا گیا سب اس کی طرف دوڑے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا بچت ہو گئی اس نے میز سے چند ٹشو کھینچا رین کوٹ پہ گری کافی صاف کی. اس کی کپڑے بچ گئے تھے ایک کٹیلی نظر ملازم لڑکے پہ ڈالی جو ڈر گیا مگر پھر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئے نے سکون کا سانس لیا یقیناً وہ والدہ کی وجہ سے الجھا ہوا تھا اس لیے موڈ خراب نہیں کیا فرہ کے آتے ہی ایڈم نے لسٹ اس کے حوالے کر دی وان فاتح اگلے دو گھنٹے کس کس سے ملنا ہے کس سے کی کیا خاطر کرنی ہے سب اس پہ درج تھا سیاست دان کا ایک ایک منٹ ہفتہ پہلے سے پولیٹیکل سیکریٹری کی ڈائری میں جمع تفریق کے ساتھ درج ہوتا تھا مس فرہ فرہ کے بہتے ہی اپنی اصلی مداخلت کی عادت سے وہ باز نہ رہ سکا سب کو چائے پیش کرنی ہے مگر یہ گیارہ بجے والے مہمانوں کی اتنی خاطرداری داری کیوں کرنی ہے فرہ آسمان جیسی نہ تھی اسکارف پہنے مستعد اور خشخلاق سی ملے لڑکی تھی فوراً مسکرا کے سمجھداری سے بولی کیونکہ ان لوگوں سے وان فاتح کو کام ہے اور جن سے ہم نے مطالبے منوانے ہوتے ہیں ان کی خاطرداری کی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو اہم سمجھے مگر وان فاتح کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو ہر ایک سے بے نیاز ہوتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہو ایڈم انہیں واقعی کسی کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ روز اتنے لوگوں سے ملاقات نہ کرتے وہ ظاہر نہیں کرتے مگر ہر سیاستدان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہ ہو تو بھی اپنے کوسٹ کے لیے ہوتی ہے اور ایڈم چونک سا گیا وان فاتح اتنے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں لوگوں سے اور میں اتنا چھوٹا سا کام نہیں کہہ سکتا میں چند منٹ کے لیے اشرد صاحب کے پاس جا رہا ہوں مثلا مجھے ان سے کام ہے وہی درست بندہ تھا وہ فرہ کو بتا کے باہر نکل آیا بھاگ بھاگ لفٹ پکڑی آیا اور برستی بارش میں ٹیکسی پہ سوار ہو گیا کچھ دیر بعد وہ اشر کے کاروباری مرکز میں موجود تھا وہ ایک اونچی عمارت تھی جس کا اٹھارہواں اور انیسواں فلور اشر کے کاروباری ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا اشر کے آفس روم کے باہر لابی بنی تھی جہاں لوگ سوفوں پہ بیٹھے تھے سیکرٹری اپنا کام کر رہی تھی وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا اشر کسی میٹنگ میں تھا ایڈم کو انتظار کرنا تھا سامنے میز پہ اخبار میں فاتح کا انٹرویو چھپا نظر آ رہا تھا وہ مسکر اور اخبار اٹھا لیا مگر پھر آن کے کنارے نے کوئی شے پکٹی جسے ذہن میں کوندہ سا لپکا ایڈم نے نظریں موڑی سیکریٹری کے قریب کوٹ سٹین پہ رینکوٹ لٹکا تھا سفید رینکوٹ جس کے اوپر دھبے لگے تھے ایڈم سن رہ گیا عثمان؟ ادھر؟ کیوں؟ اس کی تو ماں؟ مگر آج اس کا سیاست دانوں کے ساتھ نوہ دن تھا اور دماغ اب تیزی سے کام کرتا تھا عثمان مجھے دیکھ نہ لے او نو جلدی سے اخبار اٹھایا اور چہرے کے سامنے پھیلائے ستون کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا عثمان کو چھپ کے سے ملنے جانے کی کیا ضرورت تھی اندر آفس میں مرکزی کرسی پہ اشر ٹیک لگائے بیٹھا تھا سنجیدہ نظریں سامنے بیٹھے عثمان کے جنم کی کتابیں سے کہہ رہا مجھے اور تو کوئی بات نظر نہیں آئی لیکن صبح وان پاتے اپنے کسی دوست سے ملاقا والے گھر کی بات کر رہے تھے شاید وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں اشر جو اب تک اکتایا بیٹھا نظر آتا تھا ایک بات پھر ٹھہر گیا بالکل شر پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا ملاقا والا گھر سن باؤ کا گھر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا سن باؤ یعنی تین خزانے وہ سنباؤ والا گھر آبنگ اس کو بیچ کے چیئر مین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کا دماغ بھگ سے اٹھیا کیا بہت قیمتی گھر ہے وہ लगे قیمتی اشر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے وہ آبنگ کے والد کا ان کے لیے آخری تقویٰ وہ گھر قدیم ہے تاریخ البرسات صدیوں پہلے کسی چینی سفارت کار کی ملکیا تھا اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا مگر اس کو سن باؤ یعنی تین خزانے والا کہتے ہیں آبنگ کے والد نے کچھ عرصے بعد کو معلوم ہوا کہ یہ سن باؤ کا ویئر ہاؤس ہے جو وہ چھ سو سال پہلے استعمال کرتا کا اس کو احتیاط سے مرمت کروائی اور خوبصورت دنا دیا تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی وہ گھر اگر نیلامی پہ چڑھا دیا جائے تو تاریخی نوادرات کے دیوانے امیر لوگ اس کو کروڑوں بلکہ اربوں میں خریدیں گے آبنگ کو پھر پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ٹائٹ لگی رنگت اڑ چکی وہ گھر فاتح کو عزیز اتنا عزیز کے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کو بھی بیچ سکتا ہے, میرے کیا حکم ہے سر؟ اشر خبر مجھے کرو تمہیں مہانہ اتنا پیسہ میں اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ تمہارا اصل بوس میں ہوں اب جاؤ تحکم سے اسے جانے کا اشارہ کیا موڈ خراب ہو گیا تھا عثمان دروازے تک پہنچا تو وہ بولا, آواز بدلی ہوئی تھی عثمان چونک کے پلٹا تو دیکھا اصل کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے کچھ نیا سوچ رہا ہو ایک کام تم آج بھی کر سکتے ہو ایڈم باہر ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا جب اشل کے ऑफिस کا دروازہ کھلا باہر نکل کے تیزی سے اپنا رین उठाने اٹھانے والا عثمان ہی تھا ایڈم نے اخبار مزید سامنے بھی لا عثمان متوجہ نہ تھا وہ جلدی میں لگ رہا تھا سیدھا آگے بڑھتے گیا عمان فاتح کو کیسے بتائے گا کہ نہ تالیہ مراد وہ ہے جو وہ خود کو کہتی ہے نہ عثمان اس کے ساتھ مخلص ہے بیک وقت دو لوگوں پہ الزام سے تو لگے گا ایڈم خود عثمان کی جگہ لینا چاہتا ہے مگر ماں کا کام ایک نئی الجھن نے الجھنوں کے ہجوم سے سر نکالا تو وہ گہری سانس لے کر رہ کر پہلے اسے ماں کا کام کرنا تھا کچھ دیر بعد اشر لفٹ کو سوار ہوا نیچے آ رہا تھا مصروف بے نیاز سم لفٹ کے دروازے لابی میں جا کر پھر یکا یک رو گیا. سامنے سے بارش میں بھیگتا ایڈم آتا دکھائی دیا انداز سے لگتا تھا وہ ابھی ابھی عمارت میں داخل ہوا ہے سر ہامتا کامتا اس کے پاس پہنچا تو اشرد نے ابرو بھینج کی ناگواری سے, سے دیکھا کیا ایک چھتری تک نہیں ہے تمہارے پاس جلدی میں تھا سر عثمان صاحب کو اپنی والدہ کے پاس جانا پڑا پیچھے وان پاتے کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے مجھے جلدی واپس جانا ہے مگر آپ سے گو کے عشر کو پرواہ تھی کہ عثمان کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ عثمان اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا مگر ایڈم کے انداز سے لگتا تھا وہ اپنی ہی دھن میں ہے نہ واقف اشر نے گھڑی دیکھی پھر جبرن رکتے ہوئے بولا جلدی بولو سر میری والدہ کو نوکری چاہیے کسی اچھے گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیں ان کو انہوں نے اصرار کیا ہے عزت نسل سے پیر رکھ نے کہہ دیا وہ صفائی ستھرائی گارڈننگ سب کام جانتی ہیں اور کھانا خاص چینی طرف کا کھانا اشر تیزی سے بولا تو ایڈم رکا پھر جھٹ سہلا ہر قسم کا کھانا بنا لیتی ہیں ملے انڈین چینی میں نے ابھی ابھی شام کو گھر میں پارٹی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے صرف چند چینی دوست مدم ہوئے اگر تمہاری ماں بہترین چینی کھانا بنا سکتی ہے تو اس کو میرے گھر لے جاؤ اور کچن اس کے حوالے کر دو اگر مجھے کوئی شکایت نہ ملی تو میں اس کو کہیں شک رکھوا دوں پھر ہاتھ جب کے ہٹنے کا اشارہ کیا تو ایڈم ہکا بکا سہٹ گیا شکریہ شکریہ سر پیچھے سے بکلا کے پکارا مگر اشر اپنے گارڈ سمیت آگے بڑھ گیا تھا ایڈم لابی میں اکیلا کھڑا رہ گیا تھوڑی دیر پہلے مجھے اشر پر غصہ تھا کہ وہ فاتح کے ملازم سے خفیہ تعلق کیوں رکھے ہوئے ہیں لابی میں آتے جاتے سوٹیڈ بوٹیڈ امیر لوگوں کو دیکھتے وہ سوچنے لگا مگر میں نے اپنا کام کہتے دیر نہیں لگائی کیا میں بھی سیاست سیکھنے لگا ہوں پھر سر جھلکا نوکری کے لیے سفارش کروانا بری بات نہیں ہے کوئی جھوٹ نہیں بولا چوری نہیں کی محنت مزدوری کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں اگر یہی سیاست ہے تو بری چیز نہیں ہے یہ حالم کا خوبصورت اور اونچا گھر اس دوپہر خاموش پڑا تھا بارش رک چکی تھی اور لان کا گھاس پانی سے بھو تھا تالیا نے کار پورچ میں روکی اور خاموشی سے باہر نکلی وہ بھیگی ہوئی لگ رہی تھی شاید وہ کے گھر سے واپسی پہ وہیں کار روک کے باہر نکل کے بارش میں کھڑی رہی تھی سنہرے موٹے موٹے پانی کے کترے تھے ان میں دروازے کی طرف آئے. میں نے آج دو چیزیں دریافت کی سنو گی تو داد دو گی دروازہ کھولا تو سامنے لاؤنج کے سوفے پہ پھیل کے بیٹھی بھاری بھرکم داتیں دکھائی دی سینے پہ پیادا رکھے اس میں سے اخروٹ نکال نکال کے کھاتی بھی جا رہی تھی پوچھو کون سی دو چیزیں تالیہ اندر آئی دروازہ بند کیا جوتے اتارے ریک سے نرم چپل نکال کے پہنے چہرہ جھکا ہوا اور خاموش تھا داتن نے بے سے چند لمحے انتظار کیا چونکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی ہاں تصور کی جاتی ہے اس لیے میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میری دریافت جانے کے لیے بے ہو سب تمہارے پوچھے بغیر ہی بتائی دیتی ہوں تالیہ نے فرسٹ اسٹینڈ پہ لٹکایا اور کچن تک ایک الماری کا پٹ کھولا اندر سے سفید تولیا جانتی ہو سمی کو کیسے معلوم ہوا کہ اشر محمود نے تمہاری تحقیقات کروائی ہی ہیں میں نے صرف سمی کی شناختی کارڈ نمبر سے اس کا ایڈریس معلوم کروایا تو پتا چلا وہ اشر کے آفیس میں کام کرتا ہے یعنی ڈائریکٹ رملی کے نیچے اشتالیہ نے کمر موڑی اور سر جھکا دیا پھر گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کے سیدھی کھڑی ہو سمی کا تعلق منی لانڈرنگ گروہ سے تھا اور وہ کئی سالوں سے اشر کے پاس ہی کام کر رہا ہے این ممکن ہے کہ اشر بھی اسی کام میں ملوث ہو منی لانڈرنگ کر کے ہی بنائی ہوگی اشر اور دریافت کا پوچھو. تالیہ سر نوارے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہی تھی خاموش بالکل خاموش ہاں ہاں میں جانتی ہوں تم مزید جاننے کے لیے بے چین ہو تجسٹس تمہارے اندر ابل ابل رہا ہے اس لیے تمہیں انتظار کیوں کرواؤں اتنی ظالم تو نہیں ہوں میں بتا دیتی ہوں وہ مٹھی بھر اخروٹ تھانگتے ہوئے جلدی جلدی جوش سے بتانے لگی اور تالیا خاموشی سے بال خوش کرتی رہی اس کوئیتی شیخ کا ملازم نوفل شیخ بن کے جب اسرہ سے ملا تو اسرہ یا فاتح تو نہیں جانتے تھے کہ اصلی شیخ کی شکل کیا ہے لیکن اشر تو ساتھ تھا اس نے اسرہ کو نہیں بتایا کہ یہ اصلی شیخ ہے نہ جب تم نے ڈائننگ ہال میں شیخ کو کال ملائی تب اشر نے شیخ سے واقف ظاہر کی لیکن یہ دیکھو سوفے سے ایک کاغذ اٹھا کے لہرایا اشر اور وہ شیخ جاسم ایک ہی گولف کلب کے ممبر رہے ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کبھی ملے نہ ہو لوگ گولف کھیلتے بھی تو انچی دوستیوں کے لیے ہیں میرا خیال ہے ان دونوں کی پرانی دوستی ہے یعنی یہ اشر ہی ہے جس کے کہنے پہ شیخ نے نقلی پینٹنگ اور اپنا ملازم دونوں اس کے حوالے کر دی یعنی یہ اشر ہے جو اصرا اور فاتح کو تباہ کرنا چاہتا ہے تالیا نے تولیہ زور سے کھینچ کے پرے اچھال مڑ کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں غصہ تھا کون فاتح کون اشر لانا اور تالیا کی بات کروں داتن حیران رہ گئی تالیہ ہمارے ہر کیمپ کے لیے لوگوں کو تم ہائر کرتی ہو بس منظر میں رہتی ہو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی رات کو چھپ کے چوری کرتی ہو اور دن میں کسی نوکرانی کسی ویٹرس جیسا معمولی سا کردار کرتی ہو جو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا لیکن مجھے ہر بات یاد رہتی ہے اتنی درستی سے بولی کہ داتن دھک سے رہ گئی چار ماہ پہلے ہم نے ڈریمرس کیمپ کھیلا وہ اداکار چلاک لڑکا احمد جس نے یتیم خانے کے دورے پہ آنے والی امیر انڈونیشین خاتون کے سامنے پیشن گوئی کی اور پھر ہم نے اس کو ڈرا سے مزید پیش گوئیوں کے لیے پیسے بٹورے تھے کچھ یاد آیا داتن کے کھلے لب بند ہو گئے اس نے نظریں جھکا لی تمہیں پتا چل گیا نہیں چلنا تھا کیا وہ دبا دبا سا چلا تم میری طرف ہو یا میرے مخالف ہو داتن کیوں تم نے اسرا کو اسی دن ڈرانا چاہا جب وہ مجھے گھر بلا رہی تھی میں اس کا شوہر چھین لوں گی واٹ نان سینس چند لمحے لانچ میں موت کا سناٹا چھایا رہا پھر داتے نے گہری سانس لے کر آنکھیں اٹھائیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کا شوہر چھین لو گی اتنا کہا تھا کہ تم اس کو استرا کی دنیا سے دور لے جاؤ گی اور یہ سب میں نہیں تمہارے خواب کہتے ہیں تالیہ وہ دو دریاؤں والا خواب اس کا یہی مطلب ہے مگر تالیہ نفی میں سر ہراتی غصے سے ٹہلنے لگی تم نے میری گردن کے نشان کی تصویر لی تم اس کتاب کو چھپ چھپ کے پڑھتی رہی مجھے سب پتا چل رہا تھا مگر میں چپ رہی میری دو آنکھیں میری گردن کے پیچھے بھی ہوتی ہیں داتن مگر میں ہر وقت زبان نہیں چلاتی کیونکہ مجھے لگا تم میری حفاظت کر رہی ہوگی میں تمہاری حفاظت ہی کر رہی ہوں تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں ہو سکتا ہے تم مجھ پہ بالکل یقین نہ کرو تالیہ یہ تمہارا حق ہے لیکن میں جانتی ہوں وہ چاہ تمہیں تباہ کر سک وہ ملون ہے اور تم خفا ہوتی ہو تو ہو لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اس بریسلیٹ یا سکے کو چراؤ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی دانت کی آنکھیں بھیگنے لگی وہ خزانے کی چابی ہے دانت وہ میرے باپ کے خزانے کی چابی ہے وہ میری وراثت ہے میرے باپ کا ترکہ ہے وہ سینے پہ انگلی رکھے درد سے اونچا سا بولی اب آواز میں غصہ کم اور دکھ زیادہ تھا دا. مگر داتے نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ اس الوژن سے نکل آؤ اس چابی سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا اور سیاہ گال پہ لڑک گیا نہیں میں جانتی ہوں خزانہ ہے تاشا کا خزانہ میرے باپا کا خزانہ وہ جو بھی تھی اس نے میرے لیے خزانہ چھوڑا ہے ایڈم اور میس کے قریب پہنچنے والے تھے میرے خواب غلط نہیں ہوتے تم میرے رستے میں کیوں رکاوٹ بن رہی ہو وہ غصے اور دکھ سے بولی تو داتن اٹھ کھڑی میز پہ رکھا جار اٹھا لیا جس میں سے خستہ بسکٹ جھلک رہے تھے تم نے خواب میں کوئی خزانہ نہیں دیکھا کیا تم نے دیکھا نہیں نا لیکن تم نے دو دریا دیکھے تم نے ہما کا پرندہ دیکھا اس کا مطلب حکومت یا طاقت نہیں ہے یہ شکار بازوں کے نشان ہے تم شکار بازوں میں سے ہو اور وہ اچھے لوگ نہیں تھے تالیہ یہ اچھی چیزیں نہیں ہے لیکن اگر تم اتنی ہی کنوینسو کہ خزانہ وجود رکھتا ہے تو تم اس کو ڈھونڈو لیکن کنویں میں چھلانگ لگانے میں اپنی دوست کی مدد بھی نہیں کروں گی تالیہ اسے انہی خفا نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ کہتی گئی البتہ تمہارے رستے کی دوسری رکاوٹوں کو میں تم سے دور کرتی رہوں گی جیسے سمی اور یہ بسکٹ کھا لینا اور جار کا ڈھکن بند کر کے رکھنا نمی گھس جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تالیا نے جواب نہیں دیا بس سوفے پہ بیٹھے اور کشن گود میں رکھ لیا پھر چہرہ مورے خفگی سے دوسری طرف دیکھنے دی. جانتی ہو دوستی کا سب سے تکلیف دے لمحہ کون سا ہوتا ہے جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو اگر نہ روکا تو دوست تباہ ہو جائے گا روکا تو دوستی مجھے نہیں معلوم اس لمحے میں کس کو چنا ہے دوست کو یا دوستی کو اتنا کہہ کے اس نے جار میز پہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو تالیہ نے خفا نظری موڑ کی کھڑکی کو دیکھا دانتیں باہر لان عبور کرتی نظر آ رہی تھی وہ چند لمحے بیٹھی رہی ایک دو دفعہ جار کو تندری سے دیکھا پہلے اپنے بیٹے کو دینے لگی ہوگی پھر آخری وقت میں ارادہ بدل کے مجھے یاد کیا ہوگا हم? اور منہ مو موڑ لیا کچھ دیر مزید گزری پھر وہ تیزی سے آگے جھکی جار اٹھایا کھول کے گود میں رکھا بسکٹ نکال کے چکا یہ بسکٹ موٹی نے یتیم کھانے والی حرکت سے پہلے بنائے ہوں گے یہ حلال ہے میں کھا سکتی ہوں اور اسی طرح خبکی سے ایک ایک بسکٹ کو ترنے لگی چہرہ ہنوز سرخت بہ تھا اور گیلے سے بال شانوں پہ بکھ تھے اسے داتن پہ بہت سارا غصہ تھا اور حالیم کے گھر سے میلو دور اپنے آفس میں کھڑا مسکرہ کے ملاقاتیوں سے مسافر کرتا وان پاتے ان کو الویدہ کہہ رہا تھا مہمانوں کے جاتے ہی اس نے ایمیلز چک کرنا شروع کی وہ میکان کے انداز میں ایک ایک کھولتا گا دفتن ایک ایمیل پہ ٹھہرا خدا سر میری عشر کے متعلق اسٹوری نہیں چھاپی گئی اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے کچھ کیجیے یہ سب اس اسٹوری کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے مجھے دی تھی کی انگلیاں کی پیر پہ چلنے لگی کون سی اسٹوری سپار چہرے کے ساتھ اس نے لکھا سر آپ نے جو مجھے ہند دیا تھا اشر کے بارے میں میں اس کی بات کر رہی ہوں کون فا ہند ایم سوری ہودا مگر مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو حیرت سے لکھا گیا جملہ اس نے بھیجا تو چہرہ شانت چند میں بعد ہی جواب موصول یا لاپ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں اب دیکھیے گا کہ میں کیا کرتی ہوں فاتح نے چائے کا گھون بھرتے ہوئے خدا کا جواب پڑا اور اگلی ای میل دیکھنے لگا چہرہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا سپہر ڈلی تو کوالارمپور کے خوبصورت آسمان کو بادلوں نے رستہ دے دیا اور خود دور چھٹ گئے خوشگوار ٹھنڈی شام اونچی مارتوں والے شہر پہ اترنے لگی ایسے میں عشر محمود کے شہانہ قلعے میں اچانک منعقد کی جانے والی دعوت کے ہنگامے جاگنے صرف رنگ جو چینیوں سے منسلک تھا لان میں کیٹرنگ میں ہر جگہ نظر آ رہا تھا اندر قلعے کے کی کچن میں جھانکو تو چند باورچی ملازم کام کرتے دکھائی دے رہے تھے اشتہا انگیز کھانوں کی مہک سارے میں پھیلے تھی اور ایک کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ایڈم کی ماں اپرین ٹوپی اور داستانے پہنے تو آم سے سجی ایک ڈش کو سجانے میں مضبوط تھی چند دور وان پاتے کی رہائش کا بھی شام اترنے کو بے تاب اپنے کمرے کے ڈریس میرر کے سامنے کھڑا فاتح اپنے عکس کو دیکھتا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا ایک گہری نظر گھڑی پہ دی. دیر ہو رہی تھی تبھی دروازہ دھار سے کھلا اصرا آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی ایش کا فون آیا تھا فکر نہ کرو ہم وقت پہ, پہ پہنچ جائیں گے میں ابھی تو گھر آیا ہوں ٹائی کو بل دے کر باہر نکالتے وہ سادگی سے تم کس کی سائڈ پہ ہو فاتح؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کے دائیں طرف آ کے غرائی. بارسن نیشنل کی وہ آئینے کی طرف متوجہ رہا تو اگر میرے بھائی کا لحاظ نہیں کرنا تھا تو بارسن نیشنل کے رکن کا تو کر لینا تھا تم نے کیسے صحافی سے کہہ دیا کہ وہ عشر کے خلاف خبر لگائے وہ درد سے دبا دبا چلائے میں نے کسی کو خبر لگانے کو نہیں کہا اس نے گھڑی اٹھائی اور کلائی میں باندھنے لگا مگر تم نے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی فاتح اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی. ایک خبر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی اسرا میرے بارے میں ہر شام ایک سے زیادہ خبریں لگتی ہیں. گھڑی بن کر کے اس نے کفلنگز اٹھائے ایش کے امبیشن خاک میں مل سکتے تھے فاتح اور میرے عزائن میرے گولز وہ کفلنگز پہنتے ہوئے چہرہ موڑ کی سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا میں کہہ چکی ہوں تم چیئرمین کا اگلا الیکشن نہیں لڑو گے اور ہم نیلامی کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اگر کہنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں دوسرا کفلنگ کاستی میں نتھی کرتے ہوئے وہ نظر اثرات جمائے بھلا پچھلے چھ ماہ سے جو اشر کے دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر کے اسے میرے خلاف اٹھنے پہ مجبور کیا ہے نا اور تب سے مجھے ہر طرف جو مالی خسارہ ہو رہا ہے نا کبھی میرے شیئرز ڈوب جاتے ہیں کبھی مجھے مقدموں میں پھنسا کے کلاش کیا جاتا ہے کبھی مال میں میرے ہی دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے یہ مت سمجھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اگر میں اب تک خاموش تھا تو اس لیے کہ مجھے امید تھی کہ اشر پلٹ آئے گا لیکن وہ مجھے اس نہج پہ لے آیا ہے کہ مجھے اس کو ایک پیغام دینا پڑا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتا میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا مگر الیکشن بھی لڑوں گا پاتے کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور نیلامی کرنی ہے اپنی آرٹ کلیکشن کی تو شوق سے کرو امریکہ جانا ہے میرے بچوں کو بھی لے کر جانا ہے تو تم جاؤ میں ملیشیا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اب تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا ہم پارٹی میں جا رہے ہیں وہ جیسے چبا چبا کے بولا تھا سختی سے وان فات کو کبھی کبھار بہت شدید غصہ آتا تھا اور ایسے وقت پہ اسرا کو لگتا تھا وہ ہر ایک کو چھوڑ سکتا ہے بے نیاز سرد مہر مجھے تمہارا جواب چاہیے اسرا تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ جانا ہے وہ اسی غراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا چپتی ہوئی آنکھیں اسرا پہ جمی تھی اسرا نے خود کو سنبھالا چہرے کی سرخی قدرتی طور پہ کم ہو گئی کیا تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارے خوابوں کا احساس نہیں ہے میں یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اسرا اور سیاسی بیوی نے گہری سانس لی اور اس کی کہنی تھامی اچھا ٹھیک ہے غصہ مت کرو ہم نہیں جائیں گے امریکہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور احسان سے اسے ٹھنڈا کرنے لگی مگر مجھے نیلامی کرنے دو نیلامی کے پیسوں سے تمہارے فنڈس کا انتظام ہو جائے گا میں نے تمہاری ہر سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے ہمیشہ اس دفعہ بس میں خوف زدہ ہوں فاتح ورنہ میں مجھے تمہارے پیسوں کی نہیں تمہاری سپورٹ کی ضرورت بیوی بی کو معلوم ہوتا ہے شوہر کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے اور اسے کون کیسے کرنا ہے فاتح ٹھنڈا پڑ گیا تھا کفلنگ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اسرا نے نرمی سے وہ اسے لیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی ایسا سوچنا بھی نہیں کہ میں کبھی تمہیں چھوڑ کے جا سکتی ہوں وہ کفلنگ دل جمی سے اسے پہنانے لگی اگر یہ تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں تم جیتے بات ختم ٹھیک فاتح بس آنکھیں چھوٹی کی اسے غور سے دیکھتا رہا گویا یقین کرے یا نہ کرے پھر اس نے یقین کرنے کا فیصلہ کیا ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا تھینک یو میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں پھر کوٹ کو کندھوں پہ برابر کیا اور سیلفان اٹھا کے باہر نکل جیسے ہی دروازہ بور کیا ماتھے پہ بل پڑے سامنے بڑے سوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائش سنہرے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی سرخ چھوٹی آستین کے چینی ترس کی لمبی میکسی میں ملبوس اس نے میک کچھ ایسا کر رکھا تھا کہ شکل چینیوں کی طرح لگ رہی تھی. ملے لوگوں کے نقش بھی چینیوں سے ملتے ہیں مگر رنگت گندمی مائل یا سانولی ہوتی ہے تالیہ البتہ کافی گوری گلابی سی تھی پاتے کو دیکھ کے وہ سادگی سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی سر کو خم دیا السلام علیکم وعلیکم السلام تم ادھر وہ حیران ہوا اور اسے کچھ برا بھی لگا مجز اسلہ نے ایمرجنسی میں بلوایا تھا وہ کسی پارٹی میں مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھی وہ اس کی ناگواری دیکھ کے ذرا پھیکی پڑی پھر جبرن مسکرائی وہ آگے بڑھ گیا تو بے اختیار بولو اٹھی کیا آپ بھی اس پارٹی میں جا رہے ہیں فوراً زبان دان تو تلے دبائی کیا صبح والی بیشتی کافی نہیں تھی تالیا ظاہر ہے وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ گیا سی یو توانکو پھر ملتے ہیں توانکو کا مطلب میرے محترم لبوں سے بے اختیار فیصلہ بنا کسی ارادے کسی سازش کے فاتح اس ایک لفظ پہ ٹھہرا گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ سامنے سے آتی اسٹرا کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب مسکرا کے اس سے مل رہی تھی سنہرے بال چہرے کے ایک اطراف میں ڈال رکھے تھے اور کانوں سے سرخ آویزی لٹک رہے تھے اسرا مسکراتے ہوئے اشر کی پارٹی کا بتا رہی تھی جس پہ اشر نے اسے خاصل خاص مدو کیا تھا فاتح یوں ہی اسے دیکھے گیا توانکو وہ لفظ اتنی محبت اور عقیدت لیے ہوئے تھا کہ اس کی بعض کشت لمحے بھر کو سارے گھر میں سنائی دی گئی بس ایک لمحے کے لیے فاتح نے اسے ذہن میں دھرا پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ کر کو ایک قابل احترام ٹرم ہے جو ملے کسی محترم کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے میرے مالک میرے آقا یا میرے محترم کہنا ایڈم باہر نکلتے ہی فاتح نے برے موڈ کے ساتھ اسے پکارا تم میری کار چلاؤ ہم پہلے جائیں گے بیگم صاحبہ اپنی مہمان کے ساتھ دوسری کار میں آئیں گے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی اسے ایڈم نے جھٹ چابی تھام دی رستے میں فاتح خبگی سے باہر دیکھتا رہا اب چہرہ ہمیشہ کی طرح سمبھل اور پرسکون لگتا تھا وہ ہمیشہ سمبھل اور پرسکون رہتا تھا سوائے جب اسے بہت زور کا غصہ آتا تھا. لیکن یہ لڑکی یہ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی کے وقت ان کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی یہ بات اسے بہت غیر آرام دہ کر رہی تھی شاید صرف یہی بات تھی یا شاید اسے دیکھ کے اریانا یاد آتی تھی اریانا کو وہ لگی تھی اتنی کہ وہ کتنے ہی دن اس کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی سنہرے بالوں والی تاشا کا پوا ایک سوال پوچھو سر ایڈم کی آواز نے اسے سوچ سے باہر کھینچ نکالا فاتح نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا پوچھو سر کچھ دن اچھے گزرتے ہیں مگر کچھ دن ہمارے بہت برے گزرتے ہیں دل خراب ہوتا ہے وجہ کبھی پتہ نہیں ہوتی کبھی ہوتی ہے ایسے दिनों میں क्या کیا, کیا جائے یہ سب تمہارے میں ہے. برے دنوں سے لڑنا سیکھو اپنے دل سے پوچھو مسئلہ کیا ہے غلطی کیا ہے اور اس کا حل سوچ کے خود کو پر سکون کرنا سیکھو جتنا زیادہ تم برے موت کے آگے ہتھیار ڈالو گے اتنے ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جاؤ گے جتنا اس سے لڑو گے سکون رہو گے سر کبھی کبھی مسئلے ہمارے کچھ عزیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا مگر ان کے بارے میں دل فکر مندل. اگر ان کو کچھ غلط کرتے دیکھے تو ان کو روکنے کا دل چاہتا ہے مگر ان کی ناراضی سے ڈر بھی لگتا ہے ایسے میں کیا کرنا چاہیے تمہارا مطلب ہے کسی کے ساتھ کوئی انہونا سچ بولتے ہوئے تمہیں ڈر لگ رہا ہے باتیں اب کھڑکی سے باہر بھاگتی مارتے دیکھ رہا تھا جی سر ایڈم نے موڑ کاٹتے شرمندگی سے آواز پست کی تمہیں معلوم ہے ایڈم چودہ سو سال پہلے عرب میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا غارے ہیرا میں فرشتہ ان کے پاس حق لایا تھا جب وہ گھر واپس آئے تو خدیجہ نے ان کی بات پہ منوان ان اعتبار کیا بات کتنی کی ہی کیوں نہ تھی انہوں نے وہ کیا جو ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی کرتا ہے اپنے پارٹنر کو کمفرٹ کیا ہمت بندھائی ان کو کہا آپ کو اللہ کبھی ذریع و رسواں نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مسائل میں گھیرے لوگوں کا سہارا بنتے ہیں مشکل وقت نے اپنے ساتھی کو امید دکھائی ان کو ان کی اچھائیاں یاد دلائیں اور ان کی بات پہ یقین کیا جانتے ہو کیوں کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ عام معاملات میں بھی سچ بولتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو اور اگر اس کا وقت نہ ہو اگر مجھے اپنے اس کو بیگ فیو میرن میں فاتح کا چہرہ دیکھا جو بے نیاز سا باہر دیکھ رہا تھا ابھی آج ہی کسی شے سے آگاہ کرنا ہو تو میں کیا کروں تمہیں سچ اور حق کا فرق معلوم ہے ایڈم وہ جواباً سوال پوچھ رہا تھا سچ تو برہنا تلوار ہے جو سامنے آئے گا کاٹ ڈالے کی مگر حق وہ سچ ہوتا ہے جو درست طریقے سے درست وقت پہ بولا جائے ذرا ٹھہر کے وہ باہر دیکھتے ہوئے مسکرائے تمہیں معلوم ہے رسول اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا مگر وہ بلنٹ نہیں تھے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے لوگوں کے منہ پہ ان کے لباس گھر اور جسمانی اعضاء کے ایوب نہیں بیان کرتے تھے انس بچے تھے جب رسول اللہ کی خدمت میں گئے دس سال ان کے ساتھ رہے وہ کہتے ہیں آج تک رسول اللہ نے ان کو نہیں ٹوکا کہ کی, کی یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا ہم لوگ ایسے نہیں کرتے خود میں ایسے نہیں کر پاتا بول دیتا ہوں بعد میں سوچتا ہوں سامنے والے کا دل دکھایا مگر باہر حال تم نے پوچھا ہے تو تمہیں درست بات بتاؤں گا سچ کی جگہ حق کہنا سیکھو یعنی صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ سچ بولنا اور یہ تم تبھی سیکھ سکو گے جب تم خود سے سچے ہوگی گے خود سے سچے کا مطلب سر وہ انہماک سے سنتا ڈرائیو کر رہا تھا کبھی اپنی کسی بری عادت سے جم کی ہے تم نے بہت سے لوگوں کو بہت سی بری عادتیں ہوتی ہیں ڈرگس عورتیں جوا یا کم سے کم انٹرنیٹ پہ غلط اشیا دیکھنا لوگ ان کے ساتھ خود سے جھوٹ بول کر ہیں اب میں یہ نہیں کروں گا کہہ کے چند دن ان کو دبا لیتے ہیں پھر وہی کام کر بیٹھتے ہیں پھر گلٹ توبہ پھر وہی کام یوں یہ گھنونا سائیکل چلتا رہتا ہے مگر بری عادتوں کو اسی طرح تو چھوڑا جاتا ہے سر خود سے عہد کر کے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا وہ حیران ہوا ایک بری عادت بیماری نہیں ہوتی بیماری کی ایک علامت ہوتی ہے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اگر کسی کو چکن پاکس نکل آئے تو وہ دانوں پہ کریم لگانے سے نہیں جاتے دانے تو ایک علامت ہے اس کو دوا لینی پڑے گی جو جسم کے اندر جا کے اصل مسئلے کو ختم کرے کاز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے علامتوں کو نہیں مگر اس کے لیے خود سے سچ بولنا پڑتا ہے وہ کیسے اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں میں کس چیز کی کمی اس چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں بری عادت بار بار واپس आएगी جب تب تم خود سے سچے نہیں بنو گے بیماری کی وجہ کا علاج نہیں کرو گے جب تم اپنے اپ سے سچے ہو گے تو دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے بھی سچی ہوگی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ سچ بھی ہے یعنی ہمیں ایک دم سے مداخلت کرنے کے بجائے پہلے تصدیق کرنی چاہیے پھر انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر کے دوسرے طریقے سے بات پہنچانی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمیں مداخلت کی عادت کچھ زیادہ ہی ہو اس نے گویا اعتراف کیا فاتح نے جواب نہیں دیا وہ ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا بس کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا وہاں سڑک کے پار دور اونچی آسمان کو چھتی عمارتیں دکھائی دے رہی تھی یکا یک ان عمارتوں کی رنگت پلاحٹ بھری ہو گئی ارد گرد ماہور زرد ہو گیا وان فاتح نے گردن موڑی تو کار کو ایک بورہا ڈرائیور چلا رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پہ قدرے نوجوان سا اشر بیٹھا تھا چھ سال پہلے کا ماحول پیچھے فاتح کی بائیں ہاتھ ایک لمبے بالوں والی بچی بیٹھی تھی وہ گردن سیدھی رکھے سنجیب کی سے کہہ رہی تھی عمر کم تھی مگر ذہانت اور تمکنت ہر انداز سے جھلکتی تھی ابنک آپ کو گیارہ بجے فنڈ ریزر میں جانا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں سے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائیں کیونکہ پھر میں نے آپ سے ملاقات کے لیے چند انڈسٹریلسٹس کو وقت دے رکھا ہے وہ اپنی ڈیجیٹل ڈائری دیکھ کے کہہ رہا تھا اور اگلے الیکشن سے پہلے آپ کو بار بار ان سے ملنا پڑے گا شور سوٹ میں ملبوط سیلفون دیکھتے فاتح نے ہلکے سے کندھے اچکائے کاکا فنڈ پہ نہیں آ سکیں گی میں نے ان کو آپ کی ری الیکشن مہم کے لیے مختلف ٹاسک دیا ہے ان کو آج دو ایونٹ اٹینڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے نا اشر تائید انداز میں بیک میرر کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا گویا اتنا آروپ تھا کہ اگر وان فاتح انکار کر دے تو وہ فورن سے شیڈیول بدل دے گا مجھے تم پہ بھروسہ ہے ایش تم میرے چیف آف اسٹاف اسی لیے ہو اشر مسکرایا پھر بیک ویو میرر کو ہاتھ سے ترچا کیا تو اس میں بور سی ہوئی آرینا بیٹھی دکھائی آریانہ اتنی بری شکل کیوں بنا رکھی ہے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے درد ہر گزرتے دن وزیر اعظم بننے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں آریانہ نے بھوی بھیج کے پہلے اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ کے باپ کو کسی کو یاد بھی ہے کہ کل کون سا دن ہے فاتح کی سیلفان پہ جمی نظرے چونک کے اٹھی جو کنیا انداز میں آریانہ کو دیکھا تمہاری برتھ ڈے تو دسمبر میں آتی ہے نا ذہن نے فوراً اور جو لیانا اور سکندر کی سالگرہیں بھی دور ہیں، ایش نے بیک ہوئی میرن میں دیکھتے ہوئے حیرت ظاہر کی آریانہ ہنوس قبگی سے باپ کو دیکھ رہی تھی ڈیڈ کل آپ کی برتھ ڈے ہے او oh, جہاں فاتح کے ہون سکڑے وہیں اشر کی آنکھوں میں اجنتا ابھرا ابم کا برتھ ڈے تو اپریل میں ہوتا ہے نہیں آریانہ ٹھیک کہہ رہی ہے بچپن سے پیپرز میں غلطی رہ گئی اور اس کو بدلوانا بڑا مسئلہ تھا جو سالگرہ سیاسی طور پہ میں مناتا ہوں وہ واقعی میری درست سالگرہ نہیں ہے پھر مسکرا کے بیٹی کو دیکھا اور صرف آریانہ کو میری اصل سالگرہ یاد رہتی ہے آریانہ نے اسی سنجیدگی سے ہتیلی پھیلا دی میرا گفٹ ڈیڈ پاتے کے ابر و بے اختیار اٹھے اصولاً تمہیں مجھے گفٹ دینا چاہیے نہیں مگر میرا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے ڈیڈ معصومیت سے کہہ کے وہ آگے بڑی اور فاتح کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اس نے مزاحمت نہیں کی اسے اس اپنا بٹوا نکالنے دیا آریانہ نے اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کے لہرایا میں آج اس سے اپنے اور آپ کے لیے گفٹ لوں گی اور آپ کو کل مجھے وہیں لے جانا ہوگا جہاں گفٹ ہوگا دھونس سے بولی اور کیا ہے تمہارا گفٹ اس نے والیٹ واپس جیب میں ڈالتے دلچسپی سے پوچھا تو آریانہ پہی دفعہ مسکرائی اور پرسرار انداز میں بولی تاشا اگا تاشرہ آگا پوا فاتح نے اجنٹے سے دوہرایا یہ کون ہے کون نہیں ڈیر یہ پوچھیں کہ کیا ہے کار کی رفتار سست ہوئی تو وہ چونکا منظر بدلا چھ سال گزر چکے تھے اور وہ ایڈم کے ساتھ کار میں تھا اشر کا گھر آ چکا تھا جہاں پارٹی شروع ہو چکی سر جھٹک کے اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ جاری کر دی جس کے ساتھ اسے اب نیچے اتر کے مہمانوں سے ملنا تھا سیاست دان کا مسکراتا ہوا چہرہ بزنس لگژری کیب کوالالمپور کی سڑک پہ رواں روا دوا تھی تالیا پچھلی سیٹ پہ خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی جہاں سیاح رات میں اونچی روشن عمارتوں والا شہر دور تک پھیلا تھا کچھ دیر بعد اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھکا اور پرس کھول کے سنہری زنجیر نکالی جس کے آگے دلی سے جڑی تھی اسرا کا بریسلیٹ جو اس کا لاکیٹ تھا کوئی عجیب سا پرسرار تھا اس میں کچھ تھا جیسے یادوں کا پنجرا ہوا اس نے وہ گلے میں ڈالا تو لمپور کی سیاح روشن رات ارد گرد سے غائب ہوتی گئی تیرہ سالہ تالیا درختوں کے درمیان ایک ڈوبتی شام میں پہنچ گئی وہ خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی بس اپنے کندھوں پہ آگے کو گرے لمبے بالوں اور مٹیالہ لباس دکھائی دیتا تھا منظر اس کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا تھا اس نے خود کو پتوں سے ڈھکی زمین پہ بیٹھے پایا چوکڑی مار کے ہاتھوں میں ٹوٹا ناریل تھا جس میں پانی بھرا تھا لبو کے قریب لے گئی اور پیالے سے پانی پی رہی تھی, رکھی اور گردن وہی دبلا پتلا آدمی چلا رہا تھا لکڑیوں کا گٹا کندے پہ اٹھائے وہ پسینے میں بھیگا تھا چلو گھر چلے وہ اٹھ کھڑی اور ایک جالی دار تھیلا اٹھا جس میں ناریل سے ناریل بھرے تھے دونوں درختوں کے درمیان سے گزرتے پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے جب اس نے پکارا مراد میں قدم اٹھاتے ہوئے گردن موڑ کے اسے دیکھا کیا تمہاری چابی تیار ہو جائے گی تو ہم خزانے کے مالک بن جائیں گے کیا میں نے کہا تھا نا میں اس کا ذکر نہیں سننا چاہتا مراد کے ابرو بھیج گئے مگر گاؤں کے لوگ کوئی اور بات کرو تالیا اس نے خفکی سے بھلکا تو وہ چپ ہو گئی تھیلا کندھے پہ لادے چلتی گئی سر خفگی سے خوب خوب جھکا لیا کیا تم شکار پہ چلو گی کچھ دیر بعد اس نے نرمی سے پوچھا نہیں وہ نروٹے پنکھ سے قدم اٹھاتی رہی اونچے درختوں کے درمیان گیلی زمین پہ وہ چلتے جا رہے تھے جیسے کوئی جنگل ہو درختوں کے اوپر آسمان پہ سورج ڈبتا دکھائی دیتا تھا ادھر سے مرجا وہ اپنی دھن میں آگے چلتی جا رہی تھی ہم نے اس طرف نہیں جانا کیا نہیں بے وقوف ہم دونوں دوسری طرف سے آئے تھے جنگل میں سارے رستے ایک سے ہیں باپا تمہیں رستہ کیسے مل جاتا ہے وہ ناراضی ڈھول کے کیونکہ میں زمین کو نہیں آسمان کو دیکھتا ہوں رستہ اوپر دیکھنے والوں کو ہی آسانی سے ملتا ہے وہ دیکھو اس نے درختوں سے دائیں ہاتھ رکھو گی اور سید میں چلتی جاؤ گی تو ہم گاؤں پہنچ جائیں گے میرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے باپا تمہیں رستہ معلوم تو ہے وہ لاپرواہی سے کندھر چکا کے سامنے دیکھ کے چلنے لگے میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں بیٹا اگر کبھی کھو جاؤ جنگل میں یا کسی دوسری جگہ تو اس ستارے کو غور سے زبدستی اس کا سر اٹھا رہا پھر اوپر دیکھ پارنے لگا اس کو دائیں ہاتھ رکھو اور یوں سید میں چلتی رہ کسی راہ گیر کسی مسافر کسی کی مت صرف اپنے باپا کی بات یاد رکھو اور صرف اس تارے پہ بھروسہ کر منظر مدم پڑتا گیا بوجھ سا بڑھتا گیا تو اس نے بے اختیار لاکیٹ نو جتارا آپ کی منزل آ میں میم ڈرائیور دروازہ کھلے کھڑا تھا وہ کوالمپور کی چمکتی جاگتی رات میں واپس آ چکی تھی جھر جھری سے لے کر اس نے سر جھٹکا اور سنبھل کے اتری سامنے حالم کا اونچا بنگلہ کھڑا تھا اور کوئی وہاں اس کے انتظار میں موجود تھا پاتے پارٹی سے آتے ہی اپنی میں چلا گیا تھا جبکہ اسرا گھر کے بیرونی پوچھ میں کھڑی تھی سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہی تھی جو تابے داری سے بتا رہا تھا چیتالیہ نے اپنی کار کی چابیاں دی ہیں ان کے گھر ڈراپ کراؤں کار ہوں hmm. کر آؤں اور سنو آہستہ سے بولی فاتح کو بالکل پسند نہیں کہ اس کا باڈی مین دوسری امیر خواتین کا پوڈل یعنی پالتو کتا بن کے جائے اگر کوئی پوچھے تو کہنا تالیہ خود دے گئی تھی تمہاری جاب کے دو دن رہ گئے ہیں فاتح سے ڈانٹ نہ کھاؤ تو اچھا ہے میں خاموش رہوں گا میڈم ایڈم نے سمجھداری سے سر تسلیمیں خم دیا تو اسلحہ نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا اوپر وان فاتح اپنی سٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا کوٹ اتار چکا تھا اور آستینوں کے کف موڑ رکھے تھے آنکھوں پہ اینک لگی تھی اور نظریں اسکرین پہ جمی تھی موبائل بار بار بج رہا تھا جس کو وہ نظر انداز کر رہا تھا بلا آخر تنگ آ کر اٹھا لیا دوستوں عزیزوں کے ایک ساتھ پہ غمات آنا شروع ہو گئے اس نے چونک کی گھڑی دیکھی بارہ بچ چکے تھے نیا دن شروع ہو گیا تھا آریانہ بنتے فاتح کی یاد میں خدا کرے آپ کی بیٹی جو آج کے روز چھ سال پہلے کھوئی تھی کسی اچھے گھرانے کو مل گئی ہو آریانہ جہاں بھی ہو اللہ اسے اور آپ سے دوبارہ ملا دے وہ سب آریانہ کے نام کے پیغامات تھے دوائیں گڈ لک میسیجز وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بڑھتا گیا چند ایک کو شکریہ لکھ کے بھیجا پھر ایک دم دن ایسا اداس ہوا کہ اس نے اینک اتار دی اور ٹیک لگا دی بازوں کا تکیا بنا کے سر کے پیچھے رکھ لیا مسکراتی غمزدہ نگاہیں سامنے دروازے پہ جمنے سفید نکھرا نکھرا سا دروازہ جیسے سفید دودھیا لباس ہو کسی پری جیسا میرا کریڈٹ کارڈ وہ دونوں ہال میں اوپر تک جاتی کرسوں کے وسط میں بیٹھے تھے جب پاک نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے ہتیلی اس کی طرف پھیلائی ساتھ بیٹھی آریانہ نے جھپتے کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا ہیئر بینڈ لگائے وہ خوش اور پرجوش نظر پر آتے تھے ان کی نشستیں اندھیرے میں تھی روشنی اسٹیج پہ تھی جہاں ڈرامے کا ایک جاری تھا کردار اپنے اپنے مکان میں بول رہے تھے ان میں سے تاشہ کا پوا ہے اس نے کی طرف جھک کے سرگوشی میں پوچھا. وہ جو ہتیلیوں کی پیالی میں چہرہ رکھے دلچسپی سے اسٹیج پرفارمنس دیکھ رہی تھی مداخلت پہ بدنتا ہو اور خب کی سے نگاہیں موڑ آپ کو ابھی تک کہانی نہیں سمجھ آئی ڈیڈ مجھے فکشن بور کرتا ہے بیٹا وہ بےبسی سے شانے اچکا کے بولا آریانہ نے افسوس سے گہری سانس کی جو لوگ جادوئی چیزوں پہ یقین نہیں کرتے ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے ڈیڈ یہ تم نے خود سے کہا اگر آپ اسٹوریز ہوتے تو آپ کو پتہ کہ قبیر سے کہہ کر بتانے لگے یہ ایک پلے ہے رشین پلے اس میں ایک پری ہے تاشا آگا ہوگا. وہ کالے کپڑوں والی وہ اس کا گارڈ ہے ڈیڈ اور اس کی مونچے بھی ہیں تاشا سفید کپڑوں والی ہے آریانہ روحان سی اچھا ٹھیک ہے آگے بظاہر سمجھتے ہوئے اس نے اسٹیج پہ کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کے سنہرے لمبے بالوں پہ تاج رکھا تھا اور سفید میکسی پاؤں تک آتی تھی وہ گردن کڑھائی کھڑی اپنے قدموں میں جھکے شخص کی بات نہ قوت سے سن رہی تاشا ایک رحم دل پری ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے دنیا میں آئی ہے مجھے تو یہ کافی مغرور اور خوش عورت لگ رہی ہے بورنگ پریٹی وومین ابرو اٹھا کے تب تراف گیا پھر آریانہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھا میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا مگر آریانہ مزید کہانی سنانے کے مول میں نہیں تھی کر کے سامنے دیکھنے لگی کوئی جدید طرز کی فیری ٹیس جس کو دکھانے وہ باپ کو اپنی سالگرہ کے دن کھینچ کے تھیئٹر لائی تھی. آرینا کی ناراضی تھوڑی دیر برقرار رہی پھر جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی ایک موقع پہ اس نے جوش سے فاتح کی کلائی دبائی تاشا کتنی پیاری ہے ڈید وہ اس بری گلابی پھولے گالوں والی لڑکی سے نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی میں اس ہاتھ سے لکھتا ہوں بیٹے اس نے کرا کے ہاتھ پیچھے کھینچا ڈید مجھے تاشا کا آٹوگراف لینا ہے جیسے ہی شو ختم ہوگا کے پاس کر جائیں گے فاتح نے بے اختیار لی میں نے آج تک کسی کا آٹوگراف نہیں لیا اس لیے خاموشی سے بیٹھا اچھا فوٹو تو لینے دیں وہ اپنی سیٹ پہ اوپر نیچے اچھلتی دبی آواز میں منت کر رہی تھی اوپر نیچے بیٹھے لوگ گرد نے کے دیکھنے لگے بیبی اگر تم یوں ہی بولتی رہو گی تو ان بیچاروں کے ڈائلوگ مس کر دوں گی آریانہ چونکی پھر سیدھی ہوئی اور سب دھول بھال کے سامنے دیکھنے لگی پھر کتنے ہی دن وہ تاشا اگپ ہوا کی باتیں کرتی رہی آریانہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ تاشا انسان کے نزدیک کوئی تھی آرینا فیری ٹیل میں رہنے والی پیاری سی ننھی بچی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ خود بھی کسی فیری ٹیل کا کردار بن کے کتابوں میں چلی جائے فاتح اس کو تاشا سے ملوانے نہیں لے کر گیا اس بات پہ کتنے دن آریانہ نے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی وہ ممبر پارلیمنٹ تھا لوگ سے ہاتھ ملانے دیوانہ وار قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے وہ کسی عام سی اداکارہ کے پیچھے پیچھے جاتا اپنی بیٹی کے ساتھ نان سینس مگر آریانہ کا جنون ختم نہیں ہوتا تھا اسرا نے بھی اسے شکایت پھر اگلے ہفتے وہ اسے دوبارہ تاشا و پوہ کی نمائش پہ لے کر گیا مگر اس دفعہ ڈرامے میں جہاں دوسرے تمام اداکار وہی تھے تاشا کا کردار ادا کرنے والی لڑکی کوئی اور تھی آریانہ کو مزہ نہیں آیا وہ واپسی پہ منتظم کو روک کے پوچھنے لگی پچھلی دفعہ تو تاشا کوئی اور لڑکی بنی تھی وہ لڑکی کہاں ہے ہماری ایکٹریس میڈم روز کی کار خراب ہو گئی تھی وہ نہیں آ تو ہم نے جلدی میں ایک ایکسٹرا سے یہ رول کروایا تھا آریانہ مزید اداس ہو گئی تو کیا وہ دوبارہ نہیں آئے گی نہیں میں تو اس کا نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتا ایک ہی دن آئی اور پھر غائب بھی ہو گئی وہ آریانہ کو وہاں سے لے آیا مگر اس نے سارا رستے فاتح سے بحث کی کہ وہ اصلی پری اوکے مجھے کنوینس کرو کہ وہ اصلی پری کس طرح کار ڈرائیو کرتے ہوئے فاتح نے کھلے دل سے پوچھا تو وہ جوش میں تیز تیز ہوتی ہے کیونکہ وہ غائب ہو گئی یعنی وہ اڑ گئی اور وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں وادی سے آئی ہوئی کسی کو اس کا نام تک نہیں مانا میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں وہ تھوڑی کو دو ناختوں میں سے رگڑتے ہوئے بولا اصلی اداکارائیں کبھی پرفارمنس مس نہیں کرتی لیکن پچھلے ہفتے اصل ایکٹریس نہیں آ سکی کیونکہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی عجیب مجھے لگتا ہے یہ کوئی اداکارہ بننے کی خواہش مند لڑکی تھی جس نے اصل اداکارہ کو کسی مشکل میں پھنسا کے آنے سے روکا اور خود اس کا رول لینے پہنچ گئی آپ کا مطلب وہ پری نہیں تھی وہ برا مان کے اسے میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ نہ جائز طریقے سے ہتھیانہ جا رہی کا چہرہ صرف ہو گیا ہر کوئی آپ کے ان پولیٹیشینس جیسا نہیں ہوتا ڈر وہ منہ پھلا کے رک پھیر کے بیٹھ گئی اور فاتح میں گہری سانس کی. میں سچ بولو بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے مگر وہ کوئی پری نہیں تھی پھر وہ شہزادی تھی چاہے آپ مانے یا نہ مانے چند ہفتوں بعد آریانہ اس کو بھول بھال گئی مگر وہ چہرہ اور وہ نام فاتح کی یاداشت میں سیڈ ہو نہرے بالوں والی تاشا ایک دفعہ وان پاتے سے کسی کا تعارف ہو جائے اور کا کوئی امپریشن بن جائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا تھا اور جس لمحے اس نے اسرا کی گیلری میں اس لڑکی کو دیکھا وہ اسے پہچان گیا وہ پہلے سے دبلی پتلی اور گھونگ لگ رہی تھی مگر واللہ یہ وہی تھی پھر اس نے سنا ایڈم نے اس سے بدتمیزی کی ہے ایڈم کا خیال تھا وہ تنگو کامل کے گھر کی نوکرانی کی طرح یہ بات ایڈم کو کسی نے پوری بولنے نہیں دی مگر خاطر سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں دیکھا شاید چند سیکنڈ کے لیے کوئی نوکرانی اندر آئی تھی مگر اس کے کندھے کے پیچھے سر جکائے کھڑی رہی وہ ایڈم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا نہ ہی اسرا وہ نوکرانی دیکھی تھی مگر اس کے دل میں موجود اس لڑکی کے لیے فراڈ کا لفظ مزید گہرا نقش ہو گیا کچھ غلط تھا اس لڑکی میں کچھ پرسرار کچھ تھا وہ پری ہے ڈیڈ یا پھر کوئی شہزادی آپ مانیں یا نہ مانیں آریانہ چپکے سے میں بولی تو وہ سوگواریت سے مسکرا دیا ماضی غائب ہو گیا تھا اور وہ اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا تھا موبائل پہ آریانہ کے لیے پیغامات آ رہے تھے اس نے پھر سے اینک لگائی اور ان کو پڑھنے لگا اشر محمود کے انچے قلعے کے لان میں کیٹرنگ والے چیزیں سمیٹ رہے تھے صفائی جاری اور ساری تھی قلعے کے اندر آؤ تو گول لانچ میں وہ سوفے پہ ہاتھ پہ موبائل جس پہ وہ فاتح کو پیغام دیکھ رہا تھا آریانہ کو اللہ آپ سے دوبارہ ملا دے آمین پیغام جانے کے چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا شکریہ ایش عشر نے موبائل پرے ڈالا اور گردن اٹھا کے اوپر جگر جگر کرتا فانوس دیکھنے لگا اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی باپا کاش آپ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے تلخی سے وہ بڑھ بڑا تھا فانوس کی روشنی سارے لانچ کو روشن کیے ہوئے تھی کبھی اس طرح اس کے بابا یہاں بیٹھے ہوتے تھے بند کی توش اور, اور, اور پشتے بازو کھلائے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پہ برہمی تھی تب تک تم فاتح کے غلام بنے رہو گے میں ان کا غلام نہیں ہوں بابا وہ برا مان کے بولے میں ان کا کیمپین مینیجر اور پولیٹیکل سیکریٹری ہوں کو الیکشن چاہتا ہوں تاکہ اور کب تک تم یہ کر سکو گے اش تمہارا اپنا بزنس ہے اس کو تمہارا وقت چاہیے تمہاری ایک زندگی ہے کل کو شادی کرو گے کیا تب بھی فاتح کے پیچھے پیچھے ڈائری لیے پھرتے رہو گے؟ آبنگ ایکس کے لیے لے کر نکلا ہے اور میں ملیشیا کے لیے تمہارا آبنگ بادشاہ آدمی ہے بے نیاز اور بے فکر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم اس کے لیے اپنے کئی سال لگا بھی دو وہ تب بھی اقتدار میں آ کے تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا عش میرے بیٹے تمہیں اس شخص سے کوئی بدلا نہیں ملے گا ان کی آواز تھھیمی ہی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی اور فکر مرتی تھی اشر کا دل دکھنے لگا میں صرف ملیشیا کے لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں ڈین مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے تم ملیشیا کو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو جو اتنے برس باہر رہا ہے اسے ہم سے زیادہ ملیشیا سے محبت نہیں ہے ایش میں آبنگ کو نہیں چھوڑ سکتا بارثر نیشنل میری زندگی ہے وہ میں ہمیشہ باریس سے نیشنل سے منسلک رہنا چاہتا ہوں ایک کیمپین مینیجر کی طرح ایک پولیٹیکل سیکرٹری کی طرح یا کسی بڑے درندے کی طرح اشر چونکا بڑا درندہ اگر تمہیں اس گندے سمندر میں رہنا ہے تو رہو شوق سے رہو لیکن مچھلی بن کے رہنا ہے یا مگر مچھلی بن کے اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے تم فاتح سے کم نہیں ہو تم نے اس کی پچھلی کیمپین بھی چلائی اور اب وہ دوسری دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے جا رہا ہے پانچ سال بعد وہ وزیر اعظم بننے کا سوچے گا اور تم کہاں ہوگے اس کے پیچھے ڈائری اٹھا کے گھوم رہے ہوگے کیا آپ کیا چاہتے ہیں تم بھی اس دفعہ الیکشن لڑو ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو پھر تم پہ نئے مواقع اور نئے رستے کھلیں گے تم فاتح کی مدد کرتے رہو مگر اپنے لیے بھی رستہ ہموار کرو فاتح تمہیں کچھ نہیں دے گا اس کو کل کوئی تم سے بہتر سیکرٹی مل گیا تو وہ ایک منٹ میں تمہیں نکال باہر کرے گا لیکن اگر تم ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ تو تمہیں کوئی آسانی سے نہیں نکالی میں وہ حیران رہ گیا مجھے کون ووٹ دے گا باپا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹا وان پاتے کو کس نے اس پچھلا الیکشن جتوایا تھا تمہاری محنت نے اور اسرا کی سپورٹ میں اگر تم اس کے لیے یہ سب کر سکتے ہو تو اپنے لیے کیوں نہیں فانوس ابھی تک جگر جگر کر رہا تھا اس کی روشنی میں کھویا اشر شاید مزید ماضی میں رہتا مگر اس کا موبائل بچنے لگا چونک کے وہ سیدھا ہوا اور موبائل اٹھا لیا جی کاکا کا. میں پاتے کے لوکر سے فائل نکالنے جا رہی ہوں وہ سٹڈی میں ہے اس سے علم نہیں ہوگا تم اسٹریٹ کے کارنر پہ آ جاؤ میں فائل تمہیں دے دوں گی میں خود نہیں آؤں گا کاکا رملی کو بھیجوں گا ٹھیک ہے ہاں یہ بہتر رہے گا اشر نے مسکرا کے فون بند کیا اور ریموٹ اٹھا کے ٹی وی کا بٹن دبایا دیوار پہ لگتی جناتی اسکرین جل اٹھی اشر نے چینل بدلے اور پھر ایک چینل پہ ٹھہرا اشر محمود کی نسل پرستی چینی مخالف تنظیم سے وابستگی میں چینی حلقوں میں مایوسی اور بدلنے کی لہر پیدا کی اینکر آگے کو جھک کے آواز کو سنگین کر کے بتا رہی تھی اشر کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی اس نے فون اٹھایا اور ٹویٹر کھولا اس کے نام کے مخالف ٹرینڈ چل رہے تھے لوگ اسے گالیاں نکال رہے تھے بان فاتح میں ہر چیز کے لیے تیار تھا آپ نہیں تھے چند دن بعد کاکا کی نیلامی پہ نقلی پینٹنگ کا سکینڈل جہاں آپ کی کریڈبلٹی تباہ کرے گا وہی مکان کے اصل کاغذات کی گمشدگی کی آپ کو مالی دھچکا بھی گی موبائل کے بٹن دباتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا مگر اس سے پہلے اپنے خلاف ہوئے سارے پراپیگینڈے کو میں اس ایک تصویر سے قتل کرنے جا رہا ہوں اس ایک تصویر کی دھوم اور ہائپ ہر شے میں دب جائے گی کسی خبر کو قتل کرنے کے لیے اس کی وضاحتیں دینا ضروری نہیں ہے صرف اس سے زیادہ دلچسپ خبر لوگوں کو دینا ہوتا ہے ایک بٹن دبایا اور تصویر ٹویٹ ہو گئی مسکرا کے اشر نے فون پرے ڈال دیا اس نے فاتح کا دیا دھچکا ہینڈل کر دیا کیا فات اس کا دیا دھچکا ہینڈل کر پائے گا وان فاتح کی رہائش کافی راست دھیرے دھیرے سے اتر رہی تھی اسرا نے اٹھائے اسٹری کا دروازہ کھلا تو وہ ٹیک لگائے اینک آنکھوں پہ جمائے مسکرا کے موبائل پہ ٹائپ کرتا دکھائی دیا تمہاری بیڈ ٹائم چائے زبردستی مسکراتی وہ قریب آئی اور میز پہ کپ رکھا کانش میز کی ستا کی شیشے سے ٹکرایا تو خاموش فضا میں ارتاش پیدا ہوا وہ احتیاط سے فاتح کو دیکھ رہی تھی جلدی سو جانا زیادہ دیر کام نہ کرنا وہ مسکرا کے میسجز دیکھتا رہا وہ چند لمے کھڑی رہی پھر مڑی تھینک یو اسرا امریکہ جانے کا خیال بدلنے کے لیے اسرا کے لبوں پہ سوگوار مسکراہٹ ابھری وہ ابھی موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا جو تم چاہو فاتح میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی اسرا وہاں سے نکل آئی ایک نظر سی سی ٹی وی کیمروں کو دیکھا جو لاؤنج میں لگے ہوئے تھے جن کو وہ بند کر چکی تیزی سے فاتح کے کمرے میں آئی اور الماری کھولی لاکر کا پاسورڈ دبایا اور اندر کاغذات الرٹ پلٹ کرنے لگی ایک پورا فولڈر نکالا اور لاکر بند کر دیا کچھ دیر بعد وہ سر پہ شال اوڑے پیروں میں جوبس پہنے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی. رات کو دو گارڈ ہی گیٹ پہ ہوتے تھے میں واک پہ جا رہی ہوں وہ رات کو واک پہ نکل جاتی تھی گارڈ نے سر, سر ہلا دیا پائل شال میں چھپائی سینے پہ بازو لپیٹے تیز تیز اگلی سٹریٹ کے کونے پہ رملی کار میں موجود تھا وہ فورن باہر نکلا اسرا نے شال سے فائل نکال کے اسے دی اور کچھ کہے بنا مڑ گئی چند منٹ بعد وہ گھر میں واپس داخل ہو رہی تھی آپ جلدی آ گئے گارڈ نے دروازہ بند کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا ہاں شوگر لو ہو رہا تھا مگر فاتح کو مت بتانا میری طبیعت تھا اس کے دوسرے مسئلے کم ہیں کیا میں دوا لے لیتی ہوں گارڈ نے سر تسلیم کم کیا اور وہ آگے بڑھ فاتح بے خبر ابھی تک اوپر سٹڈی میں موبائل ہاتھ میں لیے سوگواریاں دھری مسکراہٹ سے پیغامات کا جواب دے رہا حالم کے اونچے گھر کی بتیاں روشن تھی جب باہر سڑک پہ کیب آ کے رکی شوفر نے دروازہ کھولا تو تالیاں مراد نے اونچی سفید ہی سڑک پہ رکھی اور نیچے اتری کندھوں پہ قیمتی شال لیے وہ کلچ والے ہاتھ سے لمبی محکی احتیاط سے اٹھائی ہوئی تھی کانوں سے لٹکتے ہیرے رات کے اندھیرے میں دمک رہی کیوں آئے ہو درستی سے بولی تو سامنے درخت کی اوٹ سے ہیولا سنے. چند قدم آگے آیا تو اس کا چہرہ روشنی میں آیا وہ اس تہذائیا مسکراتا شیپ کھجاتا سنی تھا کالا کوٹ اندر سفید ٹی شرٹ اور گردن میں لٹکتی سنہری چین میں اپنے وظیفے کے بارے میں پوچھنے آنا ہوں تالیہ کی آنکھوں میں سرخی دراص میں تمہیں نہیں جانتی میرے پاس نکاح کی ویڈیو بھی موجود ہے دیکھنا چاہو گی مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو اور کیوں میرے پیچھے پڑے ہو وہ اگتا ہوئی آواز میں بولی اور واپس گھوم گئی کل پھر آؤں گا اور جو تمہارے خواب ہے نا اشر کی فیملی بننے کے جیسے اس نے ٹویٹ کیا ہے وہ صرف تب پورے ہو سکتے ہیں جب میں اپنا منہ بند رکھ اس نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوئی دروازہ بند کرنے مڑی تو سمی نے آگے بڑھ کے دروازے کو پکڑ لیا تالیہ نے حصیلی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا جس طرح بھی کمائی ہے تم نے دولت اس میں میرا بھی حق ہے اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میرے وظیفے کی پہلی قسط یاد کر لوں جس میں پانچ صفر آتے ہوں تاکہ میں تمہاری اوقات اس اعلیٰ خاندان کے سامنے صفر نہ کروں کہتے ہوئے کوٹ کو بیل کے قریب سے ہٹایا تو ایک پسٹول جھلکا تالیا نے جھٹکے سے گیٹ اپنی طرف کھینچا تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا کل آؤں گا اور پیسے لیے بغیر نہیں جاؤں گا وہ پیچھے ہٹتے ہوئے دھون سے بولا دا. اور تم نے ایڈم کی نوکری نہیں چھو چند منٹ بعد وہ اندر لاؤنچ میں داتل کے سامنے بیٹھے خاموش سنجیدہ گٹنے اکٹھے کر کے سوچ میں لیے ایڈم دشمن نہیں ہے وہ ایک اچھا انسان ہے اور میں جتنی بری صحیح ایک اچھے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی میں امیر لوگوں اور میوزیم سے چوری کرتی ہوں غریبوں کے خواب نہیں چراتی مگر ان پر لوگوں کے سامنے اتنی زبان چلانے کی کیا ضرورت ہے داتل خفا ہو وہ ایڈم پہ ہنس رہے تھے مجھے اچھا نہیں لگا वो एडम तुम्हारी जासूती करता फिरा है तुम्हारा किसी भी पल्प पोल खुलने वाला है और तुम्हें इसनेकी की की कीमत चुकानी पड़ेगी डोंट वरी तालिया के पास हमेशा प्लान होता है तुम बताओ कि अश्र ने क्या ट्वीट किया है अभी किसी ने मुझे बताया उसने समी का जिक्र नहीं किया ताकि दातन परेशान तुमने नहीं देखा सारी दुनिया ने देख लिया मैं कहती थी ना ये किसी और चक्कर में है कह के दातन ने मोबाइल पर बटन दबाया और स्क्रीन सामने की फैमिली यूनियन लिख के उसने एक तस्वीर पोस्ट की کھانا کھاتے وقت کی سیلفی جو اشر نے لی تھی اور فریم میں چار لوگ نظر آ رہے تھے اشر اصر فاتے اور تالیہ صرف لباس میں مسکراتی ہوئی خوبصورت تالیا جو نیچے کامنٹس کا مرکز تھی یا اللہ اس نے میرا چہرہ مشہور کر دیا اس نے پیشانی چھوئیں ہمارے بہت سے جاننے والے یہ دیکھیں گے تالیہ یہ سب غلط ہو رہا ہے میں سب کو سنبھال لوں گی بے فکر ہو ویسے بھی یہ میری آخری واردات ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اشر محمود کی منگیتر ہے اور وہ تردید نہیں کر رہا داتے نے اسے تصویر کی سنگینی کا احساس دلانا چاہیے تصویر وائرل ہو گئی ہے اور صبح سے جسے چینیوں نے بندوقوں کی زد میں رکھا ہوا تھا اب سارا ملک اس کا میکا بنا بیٹھا ہے تالیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی وہ مجھے پسند نہیں کرتا دانتوں وہ خبروں میں رہنے کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے میں بھی بدلہ لے آئی ہوں پرس کھول کے بٹن کیمرہ نکال کے دکھایا یہ وائی فائی سے جڑا ہوا نہیں تھا سو اس پہ جو بھی فوٹیج فاتح کی سیکریٹری نے بنائی ہے وہ اب میرے پاس ہے داتے نے کیوں ہو اشر کی طرف سے کہیں پسند تو نہیں موٹی مرغی کان کھول کے سنو اشر محمود اگر سمی کا باس ہے تو وہ ان منی لانڈر کا سربراہ ہے جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ رولنے کے لیے چھوڑ دیا میں اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتی تیزی سے کہہ کے پرس سے کارڈ نکالا اور اس کی طرف तुम्हारे पास नीचे मेरे लॉकर रूम में तमाम मशीनें मौजूद है ना, प्रिंटिंग वगैरह की हाँ दादी ने उलझ के उसके कार्ड को देखा जो पुलिस आईडी थी और उस पे साशा कमाल लिखा था साशा को ताशा करो अभी इसी वक्त ताशा वो जो पाते तो कहता हूँ हाँ याद है वो प्ले ताशा गप हुआ जिसमें मैंने हिस्सा लिया था डायरेक्टर के लॉकर से बॉन्ड्स चुरा के नकली रख दिए थे वो आर्याना के साथ उस प्ले को देखने लेटर गया था इसलिए उसने मुझे पहचान लिया उस तालिया उसको के पास हमेशा प्लान होता है मुस्कुरा के और थी शॉल कंधों के गिरद लपेटी और दरवाजे की तरफ बढ़ती करीबन पौन घंटे बाद वो बागीचे के बेंच पे टांग पे टांग जमाए बैठी थी कार्ड उसकी गोद में रखा था जैसी सड़क पे जमी थी जो गेट के जंगले से साफ दिखाई देता था उसकी कार सीधी अंदर ले आया क्योंकि गेट खुला था फिर उतर के चाबी बढ़ाई चेतालिया आपकी कार बैठो एडम शहजादी के अंदाज में इशारा किया वा बेंच के परले किनारे पे बैठ गया आगे को हुए तुम मुझे कोई कातिल चोर या जासूस समझते हो है ना وہ کہنی بینچ کی پشت پہ جمائے اس کی طرف گھوم کے بیٹھے اور مسکرا کے گویا بھی میں نے آپ کو ایک گھر میں نوکرانی بن کے کام کرتے دیکھا ہے مجھے اور کیا سمجھنا چاہیے تمہارا قصور نہیں ہے بہرحال میں ایک انڈر کور پولیس آفیسر ہوں اور مجھے وان فاتح کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے اعتماد سے گردن کڑائے وہ بولی تو ایڈم نے چونک کے دیکھا باقی وہ ٹٹکا مگر میں کیسے مان لوں تم وان خاتے سے پوچھ سکتے ہو ہو سکتا ہے وہ تمہیں سچ بتا دیں ہو سکتا ہے وہ تم پہ اتنا اعتماد نہ کریں لیکن کیا تم نے نوٹ نہیں کیا وہ مجھے کہتے ہیں جی میں نے نوٹ کیا ہے وہ چونگا تاشا کمال رائل ملیشیا پولیس اس نے شاہ نے سے کارڈ دو انگلیوں میں پکڑے اس کی طرف بڑھایا ایڈم نے اسے تھاما الٹ پلٹ کے دیکھا پھر ذرا پیچھے ہی ہو کے بیٹھا تنیا صاحب پڑے وہ سوچ میں پڑ گیا یعنی باس جانتے ہیں کہ آپ اف کورس وہ جانتے ہیں میری جاب ہی ان کے قریب موجود لوگوں پہ نظر رکھنا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ وان فاتح کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ایڈم نے گہری سانس لی میں جانتا ہوں تو یقیناً جانتے ہو کہ پچھلے ماہ لنکاوی جزیرے پہ کیا ہوا تھا اور تین ماہ قبل سنگاپور میں کس طرح وان فاتح کو دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی ایڈم چونکا نہیں کیا ہوا تھا تالیہ نے اہم لفظ کیڑے اگر وان فاتح نے تمہیں نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے وہ تم پہ اتنا تم ایک عازی ملازم ہو جس کو فارغ ہونے کے بعد وہ مس بھی نہیں کریں گے ایڈم کے چہرے پہ اداسی اتری پھر آپ مجھ پہ کیوں بھروسہ کر رہی ہیں دو وجوہات ہیں میں نہیں چاہتی کہ تم گھر والوں کے سامنے میرا کور بلو کرو میری تو یہ نوکری ہے میں کسی دوسری تاسک پہ لگا بھی جاؤں گی لیکن وان فاتح کے دشمن چوکنے ہو جائیں گے اور دوسری وجہ میں چاہتی ہوں تم میری مدد کرو اشر محمود فاتح صاحب کے خلاف جو اقدامات کرنے جا رہا ہے ان کو روکنے میں میرا ساتھ اور میں ڈپارٹمنٹ سے تمہیں اس کام کا پے دلوا دوں گی اس کی ضرورت نہیں ہے میں وان فاتح کے لیے سب کر سکتا ہوں دیکھو ایڈم پولیس میں جب ہم سے اوپر والے ہمیں تنخواہ یا بونس دیتے ہیں تو اپنی جیب سے نہیں دیتے قومی خطانے سے دیتے ہیں اور وہ ہمارا حق ہوتا ہے تم کیوں آرام سے ملنے والے تیس چالیس ہزار ٹکراؤ گے تیس چالیس ہزار ایڈم محمد کی آنکھیں کھل گئی کے تیس پاکستان کے ساتھ آٹھ لاکھ جتنا بڑا آدمی اتنا زیادہ بونس لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ہم اشر محمود کو پکڑ لیں اور ہاں مجھے اس کے لیے تمہاری فائل پر بھیجنی پڑے گی ضروری نہیں وہ اپروف بھی ہو جائے لیکن میں تمہاری سفارش کروں گی آپ کیوں کریں گی میری سفارش تالیہ مسکرائی کیونکہ ایک دن تم دنیا کے تارے بادشاہوں اور حکمرانہ سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے میں نہیں چاہتی تب تم مجھے بھول جاؤ ایڈم چھینک وہ تو بس ماں کو لگتا ہے کہ خیر اب ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو مجھ پہ شک کرو کہ شاید میں واقعی کوئی چور یا قاتل وغیرہ ہوں تو ٹھیک ہے تمہارا حق ہے فاتح صاحب سے پوچھ لینا شاید وہ تمہیں بتا دیں اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ پہ بھروسہ ہے وہ گہری سان سنجیدگی سے لے لے کر بولا اور میں وان کھاتے کے لیے سب کر سکتا ہوں لیکن مجھے واقعی پیسے بھی چاہیے آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا اتنی جلدی نہیں بتا سکتی کیونکہ ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ میں تم پہ بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑے اوکے okay, یعنی آپ مجھ پہ نظر رکھیں ٹھیک ہے جب آپ مناسب سمجھے مجھے بتا دیجیے گا میری دو دن کی جواب مزید رہتی ہے تالیا اٹھی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا وان فاسے سے میں بات کر لوں گی تمہارے گیارہ دن ابھی ختم نہیں ہوں گے ایڈم اوکے ایڈم نے سر کو ہم اور اور مسکرایا پھر اجازت چاہیے دفتر رکا تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں مجھے اپنی منگیتر کو تحفہ دینا ہے کیا دینا چاہیے اگر وہ اس کی ڈھال نہ بنی ہوتی تو وہ نہ کہہ پاتا مگر اس ایک واقعہ نے ایڈم کا دل اسے صاف کر دیا اور اسے اس پہ اعتبار آ ہی گیا تھا تم کیا دینا چاہتے ہو کوئی سونے کا زیور وغیرہ جیسا کہ مجھے دسترا نے کہا تھا یا کوئی پرس کپڑے وہ کنفیوز نظر آتا تھا کی قیمت نہیں ہوتی ایڈم بکت ہو ہے تم اس سے پوچھو کہ اس کے پاپا ان اولین سالگروں پہ جو اس کو یاد ہے تم بچپن کے اس تحفے کو کسی نئی شکل میں دے دو کوئی ناسٹیلجک سی قدیم شہر جو اس کی خوشگوار ماضی کی یاد مستقبل میں بھی دلاتی ہیں باپ کا تحفہ لڑکیوں کو بہت عزیز ہوتا ہے ایڈم بالکل ٹھہر گیا دل و دماغ جیسے منور ہو گیا تھا آہستہ سر ہلایا تھینک یو چالیہ اس کے جانے کے بعد وہ اندر آئی دانتیں لاؤنج میں بیٹھی تھی تن نظروں سے اسے گورتی اس کہانی کا کیا مقصد تھا وقت حاصل کرنا وہ سنجیدگی سے کہتی آگے اور کانوں سے ایرنگ اتارنے لگی بہت سے اسپیشل فورس اہلکاروں کو اسی طرح سیاست دانوں کی حفاظت پہ معمول کیا جاتا ہے کہانی ٹھوس اگر اس نے فاتح سے پوچھ لیا تو ظاہر ہے وہ پوچھے گا لیکن فوراً نہیں میں نے اس کے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ فاتح کے لیے وہ اجنبی ہے وہ کچھ عرصہ اس بات پہ غور کرے گا اور مجھے اتنا ہی وقت چاہیے ایک یا دو دن تب تک میں سکہ تلاش کر چکی ہوں گی اس کے بعد میں جانا اور میرا خزانہ اب وہ جھک کے جوتے اتار رہی کوئی خزانہ نہیں ہے تالیا داتن نے دکھ اور ہمدردی سے کہا خزانہ ہے صبح صادق کی پہلی کرن لمپور پہ پڑی تو جامی اندھیرے میں ڈوبی اونچی عمارتیں مدھم مدم سی روشن دکھائی دینے لگی اسرا محمود اپنے نرم گرم بستر میں ایسی کی چھنڈک بھرے کمرے میں لہاف تانے سو رہی تھی جب زور سے دروازہ کھولا اسرا فاتے کی آواز اور اس کا تیزی سے بتی جرانا اسراف کی فوراً آنکھ کھلی اسرا تم نے میرا لاکر کھولا ہے کیا نہیں کیوں کیا ہوا تو بال سمیتی آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی ملاقہ والے گھر کی ساری فائلز کل صبح تک اس میں تھیں اب نہیں ہے تم نے اچھی طرح دیکھا فاتے کیا معلوم تم نے کہیں رکھ دی ہوں تو بستر سے اتری اور سلیپرز پہنے نہیں مجھے یاد ہے اور میرا پاسورڈ بھی کسی کو نہیں معلوم سوائے مجھے اور تمہیں تمہارا پاسورڈ ورڈ بھی تو آریانہ کی برتھ ہے آسانی سے کوئی بھی گیس کر سکتا ہے میں ملازموں سے پوچھتی ہوں اس نے بالوں کو پونی میں باندھا اور شال اٹھا کے کندھے کی گرد لپیٹے تم فکر نہ کرو مل جائے گی کیسے نہ فکر کروں اس فولڈر میں گھر کی اصلی کاغذات ہی نہیں اس کی تاریخی ہونے کی مستدک دستاویزات بھی, بھی ہیں مہینے لگ جائیں گے مجھے دوبارہ بنوانے میں وہ دبی آواز میں بظاہر آرام سے کہہ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے جھلکتی پریشانی واضح تھی تم نے ٹھیک سے نہیں دیکھا ہوگا میں دیکھتی ہوں اور ملازمہ سے بھی کہتی ہوں سب بھروسے کے ہیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہیں کرے گا ایڈم تو ہمارے ساتھ کل پارٹی میں تھا اور دوسری میز بھی شام کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا بلکہ تالیا بھی کار لینے آئی تو کہہ رہی تھی کہ اسے چابی لاؤنج میں ڈھونڈنے کے لیے کافی تگ و کرنی پڑی کیونکہ میز نہیں وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بتا رہی تھی اور فاتح رام دل ایک دم چونکے اسے دیکھنے لگا کون وہ تالیا ادھر کیوں آئی تھی ہماری غیر موجودگی میں اس کی کار یہاں کھڑی تھی نا فاتح پھر مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے وہ اگتا کے کہ کہتی اس کے کمرے میں داخل لوکر سامنے کھلا پڑا تھا اسرا ڈھونڈنے لگی مگر اس نے ویسا کچھ نہ تھا فاتح کے ذہن ایک جگہ ٹھہر چکا تھا وہ لڑکی صبح وہ میری اسٹڈی میں تھی پھر وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں پھتی رہی اور آج میری فائل غائب ہو گئی اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی او ہو فاتح مل جائے گی فائل پھر تالیہ ایسا کیوں کرے گی وہ تو اشر اس کو تم سے متعارف کس نے کروایا تھا ہاں ہم کیسے جانتے ہیں اس لڑکی کو اس نے تیزی سے سوال کیا جو اسرا کے لیے غیر متوقع تھا مگر وہ محمود بن عزیزی کی بیٹی تھی اس کے ذہن نے فوراً سے جمع تفریقی کیا اور بہترین جواب سوچ کیا. اشر نے وہ اس سے شاید پہلے سے واقف تھا شاید وہ دونوں شادی کرنا چاہتے یہ ان دونوں کا کام ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکا تھا میں سمجھی نہیں پھر جیسے سمجھ آیا تو ایک دم حیران یا اللہ پاتے اشر ایسا کیوں کرے گا پاتے نے گہری سانس لے کے بہت سا غصان دہ دبایا میں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی تبکر ایس وقت نہیں کرنا چاہتا مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے یہ تو اشر کو پتا ہوگا مگر وہ ابھی میرا پورٹریٹ مکمل کرنے آئے گی آج دوسری اور آخری سٹنگ ہے وہ آئے تو کو میرے پاس بھیج تمہارے بھائی نے اسے بہت آسمان پہ چڑھا رکھا ہے مجھے لوگوں کو زمین پہ اتارنا اچھی طرح آتا ہے فاتح تم اس کو کیا کہو گے اگر اشر کو پتہ چلا تو بان فاتح کے گھر میں چوری کرنے سے پہلے اس لڑکی کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ فاتے کو دنیا میں سب سے زیادہ نقصت چوروں سے ہے جیسے ہی وہ آئے اس کو میرے پاس بھیجو برہمی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اس کے جاتے ہی اسرا کے تأثرات بدلے خوف حراثیت پریشانی سب غائب اور اس نے سے گہری فتح فاتح نے جلد یا بدیر جان ہی لینا تھا کہ یہ اشر کا کام ہے مگر اشر کی مدد کا الزام وہ کس کو دیتا ہے یہ اسرا کے نزدیک زیادہ اہم تھا اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو اس جنون سے بچانے کے لیے وہ ہر جنگ اور ہر محبت میں ہر جائزہ ہر جائزہ ناجائز کام کر سکتی تھی گہری سانس لے کر وہ مسکرائی اور کھڑکی کو دیکھا جہاں ایک نئی صبح طلب ہو رہی تھی اور حالم کی رہائش کام میں بیٹھ پہ بے خبر سوئی تالیا کی آنکھ ایک جھٹکے سے چند لمحے لگے اس کو ہواسوں میں واپس آنے میں اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی اس نے ابھی ابھی خزانے میں ابھی ابھی خواب میں جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے اندر کے خون کو جوش دلانے اور رونگتے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا خزانہ ہے خزانہ واقعی ہے اس کے منٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے اور چہرے پہ خوشگوار بے چینی درہ اور جو جگہ میں نے ابھی دیکھی ہے تو وہاں خزانہ دفن ہے بے یقینی اور خوشی سے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھے میں جانتی ہوں خزانہ کہاں دفن ہے صرف میں جانتی ہوں تیزی سے سلیپر پہنے اور باہر کو بھاگی ایپیسوڈ فور ختم